نے میرے سوال کا جواب دیا میں آج پھر ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں اگر مجھے ریڈ ڈاٹ نہ دیا جائے تو میں اپنا سوال ارج کروں اور اگر روم میں مفتی صاحب مولانا صاحب آ, کوئی بھی بیٹھے ہوں تو پلیز میرے اس سوال کا جواب دے دیں مفتی امین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میری گزارش ہوگی سنی ریلوی بھائی سے میری گزارش ہوگی یا جا, جا میں نور جا میں نور بھائی بیٹھے ہیں اگر کوئی بھی آ کر اس کا جواب دینا چاہے تو دے سکتا ہے میرا کل ایک کہ قوالی کا آغاز کب سے ہوا اور کیا مزارات پر بڑے ڈھول کے ساتھ بابا کے مزار کے ساتھ بیٹھ کر ڈھول بجانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے دوسرا میرا سوال آج آپ تمام بھائیوں دوستوں سے میرا یہ ہے کہ جو جو ہم لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور پہلے آج سے دس سال پہلے دیکھیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جاتی تھی بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی تہذیب کے ساتھ سننے میں بھی مزہ آتا تھا آج جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ڈف کے ساتھ ذکر کے ساتھ اور اب آہستہ آہستہ اس کے اندر میوزیکل انسٹرومینٹ بھی جو ہے وہ بجائے جا رہے ہیں کیا یہ چیز صحیح ہے تمام بھائیوں دوستوں کو میرا سوال سمجھ میں آ گیا. اب دیکھیں آہستہ آہستہ ہم لوگ اور مزید آگے کی طرف جا رہے ہیں تو مزید اس کے اندر دیکھیں کہ اور کتنے میوزیکل انسٹرومینٹ جو ہے وہ استعمال شروع ہو گئے ہیں الیکٹرک پیڈ میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بجتے ہوئے کافی جگہوں پر تو میرا سوال ہے اس روم کے مفتی صاحب سے کہ پلیز وہ آ کر ایک تو قوالی کے بارے میں بتائیں ہمیں اس کا آغاز کب سے ہوا اور کیا مزارات پر بڑے ڈھولوں کے ساتھ بیٹھ کر قوالی کرنا اور وعلیکم السلام اور یوں ڈانس کرنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے اور دوسری بات اگر الیکٹرک پیڈ کے ساتھ اور بڑے سے بڑے ذاکر کو بلا کر نعت خوانی کروانا جی ہاں یہ ڈھول کے ساتھ اگر یہ صحیح ہے کیا میں بھی اگر اس طرح سے ایک محفل کا اعینت پروگرام کروانا چاہوں تو کیا میں کروا سکتا ہوں کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا یا اس کا مجھے گناہ ملے گا دوسرا سوال تیسرا سوال میرا نماز کے متعلق ہے پہلے آپ مفتی صاحب کوئی بھی علامہ صاحب آ کر اس سوال کا جواب دے دیں تیسرا سوال انشاءاللہ میں ان دو سو جوابوں کے بعد ہے جزاک ملّہ خیر تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ مخصرف نہیں ایسی بات دل بدل ایسی بات نہیں ہے بس مجھے غصہ بہت آ جائے بات ہے کیا کروں گا یار بات ہے اب خود دیکھیں آپ خود دیکھیں غصہ بھی نہیں آیا بنے گا ایک بندہ اپنا سنی روم کے اندر شی آ کے اپنے مرسے چلا رہے ہیں غصہ نہیں ہے کیا مجھے چھوڑیں آپ غصہ تھوتے ہیں کیا کریں یہی کر سکتے ہیں آپ صحیح بات ہے تو میرا مشورہ یار آج کے بعد کوئی بھائی یار کوئی روم اپنا نہ کرے صحیح بات ہے یہی روم چلے گا آج کے بعد انشاءاللہ سنی آرمی روم چلے گا اسی روم میں ساتھ بیٹھیں گے اسی میں ساتھ بات, سا بات کریں گے ٹھیک ہے نا صحیح ہے اچھا آپ نے جواب ایک منٹ آپ نے سوال پوچھا لیا بھائی قوالی ٹھیک ہے قوالی کا صحیح آغاز کہاں سے بوجھ کے بارے میں کفم نہیں مجھے صحیح یاد قوالی صحیح یہ کہ مزارات کے اندر قوالی ڈھول کے ساتھ بجانا اور پڑھنا ناجائز اور حرام ہے ٹھیک ہے اسی پر علماء کا فتوا ہے قوالی ڈھول کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے ڈھول ٹمکے کے ساتھ قوالی نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بہت غلط کرتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے قوالی اگر صرف قوالی پڑھیں صرف بغیر ساز ہو کوئی ڈھول نہ ہو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں واضح مسلم چیز کے اندر بخاری چیز کے اندر اور ابن ماجہ کے اندر واضح حدیث پاک موجود ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا صحیح ہے سرکار نے فرمایا مجھے ڈھول اور بانسری توڑنے کا حکم دیا گیا واضح موجود ہے بخاری شیف کے اندر مسلم شیف کے اندر اس لیے ڈھول کے ساتھ کوئی بھی محفل کرنا جس میں ڈھول ہو دھمکے ہو اور یہ ناچنا گانا ہو یہ حرام کام ہے ٹھیک ہے اور دھمال ڈالنا یہ الگ ہے میلاد کا مہینہ ہے اگر سرکار کی آمد آمد ہے تو اس پر خوشی میں آپ دھمال ڈال رہے ہیں تو یہ جا, ڈالنا چاہیے یہ ڈال سکتے ہیں وہ بھی خود کے اندر رہتے ہوئے چاہیے دوسرا آپ نے سوال کیا ناطخانے کے بارے میں ذکر کی ناطخانے کے بارے میں اب یہ تو مطلب کہ یقین مانی ہے کہ میں خود اس کے سب خلاف ہوں کیوں خلاف ہوں کہ یقین مانی ہے کہ خانی وہ ہو جسے سن کر ڈول وغیرہ پر پابندی لگائی ہے ہاں ان کی پابندی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ڈول مکے اور سوچ سو مرضی ہے ڈول مکئی نہیں ڈالنا چاہیے حرام کام ہے نجائز کام ہے اب بات یہ میں بات کر رہا تھا کہ یقین مانی ہے کہ ناخانی وہ ہو ہونی چاہیے جسے سن کر سرکار کی محبت میں اضافہ ہو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے سوز پیدا ہو رونا آئے آنکھیں تر ہو ایسی نہ ہونی چاہیے اب آج کا جو نتخان آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لوگ اتنی ذکر کرتے ہیں کہ یہ ذکر کرنا جائز نہیں ہے کیوں جائز نہیں ہے اب کہ اللہ اللہ کا ذکر اتنی تیز آواز میں کرنا کہ سارا مانا بدل جائے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اشارہ ذکر کرتے کہ وہ اللہ اللہ اللہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کی نہ سمجھ نہیں آتی تو علما نے فتوا دیا اس کے اوپر کہ یہ ذکر کی نتخانی کرنا ایسا ذکر جس میں ذکر سمجھ نہ تو وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں ایسا ذکر ایسا ذکر جو واضح ہو جیسے اللہ اللہ یہ نا ساتھ ہو کر بسنا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا ذکر اللہ آج جیسے عمران شیخ صاحب ہو گئے اور اس طرح کے یہ نفان ہے جو انتہائی تیز ذکر کرتے ہیں اتنا تیز ذکر جو کہ میں نے نہیں ہے کہ ذکر ہو رہا ہے یا ساتھ ساتھ بج رہا ہے یا کوئی یا ساتھ میوزک چل رہا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے صحیح بات ہے ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو تو ایسا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے نا نفانی وہ نتخانی جسے سن کر نا سرکار سلسلن کا عشق بڑھے آپ کی محبت بڑھے آپ کا جو مطلب کہ جو آپ کا جو خیز ہمیں ملے کچھ سوز ہو آنسو جاری ہوں ایسے ویسی نت دوسری بات یہ کہتا ہوں کہ نہایتی معذر کے ساتھ کہ آج لوگ ہم سنی لوگ یقین بنے کہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہم سنی لوگ گئی ہیں وہ بھی ہاں میوزکل چیزیں سب ناجائز ہیں جتنی میوزکل چیزیں ساز یہ سب نہ جائے گا ٹھیک ہے نا خالص نفسخان یہ سب نہ جائے گا اب ایک بات کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اہم بات ہے کوشش کریں اس بات کو سب سنے بھی اور عمل کریں اس کے پر وہ بات کیا ہے کہ آج کل جو ہمارے نافخان ہے نا انہوں نے بہت نقصان کیا دین کا کیسے نقصان کیا ہر نبخان، ہر نقصان نہیں وہ نسخان جنہوں نے ٹی وی میں آ کر ذکر شروع کر دی اور اس طرح کی اب ایک بات سنیں نا عالم کی قدر نہیں ہے عالم کی قدر ہمارے سنی لوگ کرتے ہیں ایک انف خان کو بلائیں گے اس کو لاکھوں روپئے ابھی سب کا معلوم ہے جتنے انسان آتے ہیں ٹکٹ اتنے آنے جانے کا بخار ہوتے ہیں بنتے وہ ٹکٹ لگ لیتے ہیں اپنے ٹھیک ہے اس وجہ سے میں آئیں گے وہاں لاکھوں لیں گے لاکھوں روپیہ وہ لاکھوں کیا لیں گے وہ پھر وہ ان کے لباس دیکھیں ان کا لباس لباس کیسا ہوتا ہے ان کا اس کے بعد وہ آگے پڑھتے ہیں ایک آدھا گھنٹہ پڑھا پڑھ کے چلے گئے ٹھیک ہے ابو یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں ہم لوگ رات پوری نفل سنتے ہیں نت سنتے ہیں کوئی مسئلہ عشق نہیں آتا لوگوں کا کوئی سوز نہیں آتا اور یہ سن کے سارا جا گھر جا کے سو کے صبح فجر کے نماز بھی نہیں پڑتا اور اسی اسنان اگر کسی عالم کو بلایا جائے عالم جا کو کسی عالم کو بلایا جائے اگر کہ عالم کو اگر پانچ ہزار دینے پڑ جائے پانچ ہزار تو لوگ بات کرتے ہیں عالم میں وہ فلاں آیا اور پانچ ہزار لے کے چلا گیا ہم سے اور ہم نفخانوں کو بلاتے ہیں متانا کو اور یقین مانے کہ ہم لاکھوں روپئے نتھانوں کے اوپر کیا ہیں ہمیں کچھ نہیں ملتاوں سے آپ نا غسل کے فائز پوچھ لیں سے غسل کے مسائل پوچھ لیں ان سے آپ یقین مانیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ جو وزو کی صورت آداب کسی کو آتے نہیں ہوں گے اس میں نے پوچھا میں نے خود یہ جو, جو میرے دوست ہیں اس میں یہ جو ڈاکٹر مرفانی ہو گیا ٹھیک ہے جی غلام استفاع ہو گیا سارے پڑھتے نکلا تھی میرے میرے کلاس ہوں سارے جی. غلام آتی, مار پڑتی مار پڑتی تھی کلاس میں ذرا نہیں پڑتا تھا ذرا یہ سب کو جانتے ہوں میں صحیح بات ہے اب بات یہ کاروں میں آیا کہ نافانی ناسخانی برا سے نہیں ہے سنے سنیں سننے سے الحمد للہ عشق بڑھتا ہے نفسانی سنیں آپ پر مہاجر صاحب جو آج کے نفسانی چل رہی ہے اس سے آپ یقین کے اجتناب کریں اور علم دین سر اعلیٰ حضرت احمد اللہ تعالیٰ نے فتح موجود ہے فتح کی جیت نمبر تیئیس کے اندر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امرت بچے کی نام سننا ناجائز ہے امرت بچے کا نام سننا ناجائز ہے امرت بچہ وہ بچہ ہوتا ہے جو خوبصورت بچہ ہو جس کچھ ایسا پہلے یہ جو فرحان قادری چلا چالانا خان ٹھیک ہے اب یقین مانی یقین مانی جب یہ کہیں آتا تھا تو لاکھوں افراد جاتے تھے اس کے اوپر یقین مانیے کہ میں جب سے کہتا ہوں کہ اکثر لوگ اسے دیکھنے جاتے تھے اکثر لوگ اگر سو میں سے نائنٹی نائن پرسینٹ اکثر لوگ ایسے تھے جو صرف اس بچے کو دیکھنے جاتے تھے یقین مانی کہ ہمارے پنڈی کے اندر ایک للکرتی میں کام ہے للکرتی کے اندر وہ آیا ٹھیک ہے نا اب وہ لالکتی کے اندر نافان آیا کون فران قادری دری ہوا کیا یقین سے دیکھا محفل میں جب محفل میں چڑھا تو بڑے بڑے علما جو بڑے بیٹھے تھے پیار دے رہے اسے کس کر رہے ہیں سارے کو مجھے اتنا افسوس ہوا میں نے دیکھو یار یہ کیا یار کر رہے ہیں یار یہ چیزوں کو لے کے یقین مانے کی جو بندی اور بھی ہمارے احتراج کرتے ہیں صحیح بات اب بہت افسوس ہوتا ہے اور میرا مشورہ ہے تمام بھائیوں کو یار کوشش کیا کرو کوشش کیا کرو کہ علم دین علماء کو سنا کرو وہ علماء جو عقائد سکھاتے ہیں یقین بنے آج ہمارے عقائد پختہ نہیں ہے ابھی اب اگر اسی روم کہتے ہیں کہ واب آ جائے وا بھی آگے بات کرے یقین مانے کہ آپ سب میں سے اکا دکا ہوگا جو ان سے آ کے بات کرے گا سب خوش ہو کے بات دیں گے سارے صحیح بات ہے دکھ ہوتا ہے مجھے آپ کوشش کریں یار کہ آگے نہ یار عقائد پختہ کریں اپنے عقائد. اپنے علم میں بھی اثر کریں صحیح بات ہے علم دین ہی نفع پہنچائے گا آپ کو باقی نفخانی کریں آپ نفخانی کرنے چاہیے نافخانی پڑھنے چاہیے میں اس کا یعنی کہ نفسانی کا مخالف ہوتا نافانی پڑھنی چاہیے نفخانی کرنے چاہیے لیکن کہنے کا مقصد یہ جی ہے کہ وہ چیزیں اپنائیں جو ہمیں مرنے کے بعد فائدہ دیں علم دین اصل کریں علم دین کے بارے میں وہ سوال ہوگا پوچھا جائے گا اور عالم کی شان کیا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ عالم دین جو اپنے گھر سے نکلتا ہے ایک بچہ عالم دین علم سیکھنے کے لیے علم سیکھنے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے تو یقین مانے جب گھر سے نکلتا ہے جب کسی قبرستان سے گزرتا ہے وہ بچہ وہ بچہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے صحیح ہے تو علم دین کا نہیں سوال نماز کا ہوگا یہ ہے مطلب نماز کو سوال کریں میں کب کیا نماز سلاب نے نماز فلاب نے کیا ہی نہیں ہے؟ تو بات بتا رہا ہوں کہ جب بچہ قبرستان سے گزرتا ہے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے گزرنے کے سبب چالیس روز تک تمام قبروں سے اپنا اللہ عذاب اتنی شان ہے عالم دین کی یہ صرف گزرنے کا مقام ہے جو پڑھتا ہوگا اس عالم کیا ہوگا صحیح ہے نماز کا پہلا سوال صحیح ٹھیک ہے مارے نماز کا سوال ہوگا میں انکار نہیں کر رہا میں لیکن دیکھیں نا قیمت میں پانچ سالوں گا قیامت نا ٹھیک ہے نا علم دینس کہ علم کہاں سے تک سیکھا؟ ٹھیک ہے نا اور کس تک مجھے سارے سوالوں ہوں گے دن میں ترتیب میں بتا رہا پہلا سال دوسرے سال میں بتا رہا ہوں کہ سوال ہوگا اس کے بارے میں صحیح ہے تو کوشش کریں میرے تمام بھائی نا کوشش کریں علم دین سیکھیں جو ہمیں نفع ہو ٹھیک ہے نا علم دین سیکھیں جس کا سیکھ کے ہمیں فائدہ ہو نفع ہو ٹھیک ہے نا باقی آپ نے سوال کیا تھا جو قوالی کا بتا دیا کہ وہ قوالی جسے سن کر نا جس میں ساتھ ڈھول ڈمکے وہ قوالی جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا باقی آپ تمو جان تمو تمو جان تمو جان مجھے پتہ نہیں ہے آپ آ جائیں میک پرنا السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں یہ جسارت کر سکتا ہوں روم میں کہ قوالی کا ٹاپک اسے نے ہے سر یہ میں جسارت کر سکتا ہوں کہ یہ قوالی کا ٹاپک روم میں کس نے چھیڑا دیا یہ علی کون ہے بھائی علی بھائی آپ مائک پر آئیے آپ بتائیے آپ ہیں کون جی یہ ادھر بتائیے آپ ہیں کون بھائی تو تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے کہ آپ کس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی آپ کون ہیں یہاں کس عقیدے سے تعلق رکھتے اپنی وضاحت کیجیے بھائی قوالی حرام ہے میوزک حرام ہے تو جن جن لوگوں نے یہ سنا ہے ان کو کیا سزا دینی چاہیے بھائی مفتی صاحب آپ پہلے اس کا جواب دے دیں پھر میں آپ کو ان لوگوں کے نام بتاؤں گا حضرت آپ کی سزا بتا دیجیے پھر میں اس کے بعد آپ کو ان لوگوں کے نام بتاؤں گا تو میں مائیک آپ کی ریفری کرتا ہوں ایک ہی ایک بات کی وضاحت میں کر لیتا ہوں جو قادری ہیں وہ قادری سے سے تعلق رکھتے ہیں اپنے پیر کو فالو کرتے ہیں جو چشتی ہیں وہ اپنے پیر کو فالو کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف قادریوں میں ہی باشرہ لوگ پائے جاتے ہیں چشتیوں میں بھی باشہرہ ہوتے ہیں یہاں ایک سوال اٹھتا ہے جی آپ کو کیا معلوم کہ خواجہ صاحب نے قوالی کے میوزک کے ساتھ سنی تھی یا نہیں سنی تھی بھائی اگر میوزک نہیں ہے تو شرائط کی ایسی پھر اگر میوزک نہیں ہے تو پھر شرائط کی ایسی کشن معیوب میں لکھی گئی ہیں اور نافوانی تو کوئی بھی کر سکتا ہے کسی میں ایسا نہیں کر سکتا ہے بھائی اس کے لیے شرائط کہاں سے آ گئی ہیں تو مہربانی کریں ٹاپک وہ کیا کریں دیکھیں آپ کا ہر کسی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ملا علی احمد لالے اور دف کو بھی آزاد سے ہار دیا ہوا ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ کون ہے یار یہ سنی تحریک جو مجھ سے کہہ رہا ہے شوق سے بات کرو یہ کون ہے بھائی یہ سنی تحریک کون ہے یہ سنی تحریک کون سے بھائی ہیں بھائی میں ان کا مجھے سمجھ نہیں پڑی یہ کون سے والے بھائی ہیں مجھے بتائیے یہ وہ والے ہیں کہ کوئی اور ہیں ہاں جی بھائی آج میٹھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بات کر رہے میرے کو یار مسئلہ نہیں, نہیں بات کر رہے ہیں میرے یار کیا بات کرنا چاہتے ہیں یہ کون ہے یہ مسلم بھائی کسی کو نہ دیں یہاں کسی کو نا کسی کو بات کرتے ہیں تو بات کرنا اگر صحیح بات کرے گا ٹھیک ہے ہمارا ڈانٹ دے دیں گے السلام علیکم پلیز مجھے نہ دیں میں ڈاٹنا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ میری رہنمائی نہیں فرمائیں گے تو کون کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ذرا اتنا علم نہیں ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ جو آپ ہرا امام پہنتے ہو یہ میں سنت سے ثابت کر کے دوں کیا یہ سنت سے ثابت ہے مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا تو میں ان کو کیا جواب دوں میرے تو ذہن میں یہ تھا اشکال تھا اس, اس کا مجھے آپ بتا دیں تاکہ میں بھی کسی کو تاکہ جواب دے سکوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اچھا میں جاب دیتا ہوں تیمو جان بھائی بات میں نے یہ نہیں کہ قوالی حرام ہے میزک کوالی حرام ہے میں نے کوالی حرام نہیں کہا میں خود احمد اللہ کوالی سنتا ہوں لیکن وہ کوالی جو ڈھول کے ساتھ ہے وہ جائز نہیں ہے میں نے یہ فرمایا ٹھیک ہے نا کوالی کو میں نے حرام نہیں کہا قوالی کو ٹھیک کوالی جائز ہے کوالی الحمد اللہ خواہ غریب نواز کوالی کرتے تھے چشتے کے جو بڑے تھے وہ سب کوالی کرتے تھے کوالی کو بنا حرام نہیں کھا لیکن کوالی کے ساتھ جو ڈھول بجانا ہے یہ مجھے ثابت کرنے کہاں جائز ہے پھر بعد مان لوں گا میں ٹھیک ہے نا ڈھول بجانا کہاں جائز لکھا ہے کس نے لکھا ہے یہ مجھے بتا دیں آپ کوالی کے ساتھ دیکھیں ایک میں بتاؤں آپ کو نا شری مسئلہ ہے ایک ہوتی ہے سی نہ صحیح چیز ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں ٹی وی ہے آپ اب سی ہی ٹی وی دیکھنا آرام نہیں ہے ٹھیک ہے سی نفسی ہی اگر دیکھیں ہاں اگر ٹی وی کے اندر آپ فلمیں دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں بیہودہ فلمیں دیکھتے ہیں تو وہ سب ہو جائے گی کے لیے ٹی وی خود حرام نہیں ہے ٹھیک ہے ٹی وی خود آرام نہیں ٹی وی کا استعمال برا ہے اب جی انٹرنیٹ انٹرنیٹ ہی ہے اس لیے ہم آگے ابھی ہم بیلس سے باتیں کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے اندر ٹھیک ہے اب ہی انٹرنیٹ برا نہیں ہے اس کا استعمال غیر کریں تو اس استعمال برا ہوگا ٹھیک ہے جی بتا رہا ہوں نا میں یہ بات کر رہا ہوں ٹی وی کے بتا رہا ہوں اگر ٹی وی آپ صرف آپ دیکھتے ہیں مدری چینل دیکھتے ہیں بلکہ چینل دیکھنا ٹھیک ہے اس کا عورتیں دیکھیں گے تو اس میں حرام ہو جائے گا آپ کے لیے اسی طرح تمو جان بھائی دیکھیں کہ لیڈیز کا قبرستان جانا کیسا ہے بتایا مجھے لیڈیز کا قبرستان جانا کیسا حالانکہ فری نفس ہی دیکھا جائے تو لیڈیز کا جانا جائز کیسے ہے جائز نہیں ہے ناجائز ہے جانا قبرستان خود منع کیا گیا اور جانے سے؟ میں جواب کے بات کر میں دیکھیں عورتوں کا فری نفس ہی فری نفس ہی جانا جائز ہے لیکن علماء کرام نے منع کیا جانا عورتوں کے قبرستان سے کیوں منع کیا جانا منع اس لیے کیا کہ کھسنے کا خوف ہے کھسنے کا وہاں فضو پہلے ہاسپار جانا جائز تھا جقیچ ہوتے پہلے لیکن جب جدید دور آیا اس دور کے اندر عورتوں جائیں گی وہاں فسرا ہوگا اس کے خوف کے سبب علما کے نے فتوا دیا اور فرمایا کہ عورتوں کا جانا قبرستان میں جائز نہیں ہے صحیح؟ تو ایسے ہوتے ہیں مسائل اب کوالی فی نفی جائز ہے میں مثال دے رہا تھا نو سی قوالی جائز ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے ساتھ اگر ڈھول شامل کریں گے تو ڈھول بجانا جائز نہیں ہوگا قوالی جائز ہے قوالی ٹھیک ہے قوالی کے ساتھ ڈھول بجانا جائز نہیں ہے مطلب یہ عورتیں جائیں گے ایک وہاں مرد ہوں گے مرد بیٹھے ہوتے ہیں مرد ہیں وہاں اس لیے پھر مرد کی نظر عورتوں میں پڑتی ہے نہ میرے ہوتی ہیں جیسے علمان ہے نا اس کا ناجائز رکھا ہے اور اس کے پسند جائیں گے صحیح ہے نا یہ فتویٰ موجود ہے تمام فتوا ٹھیک ہے فتاو فیض الرسل اس کے بعد فتاوہ مستفیہ اس کے بعد فتاوہ نیمیا تمام فٹاو جات کے اندر عورتوں کے حرام لکھ رہا ہے ٹھیک ہے نا ہر مونیم یہ کیا ہوتا ہے ہر مونیم بھائی جائز نہیں چلے بہتر یہ کہ میرا مسئلہ ہے کہ آپ یہاں ایسے مسائل نہ چھیڑے ٹھیک ہے نا جی ہاں تعلق قدر کے بارے میں پوچھتے ہیں اب اس طرح کے ایسی مسائل نہ مسائل بڑھ جاتے ہیں خام خام مسئلہ ہوتا ہے آپ اچھی بات کرتے ہیں اچھے مسائل بیان کرتے ہیں ان شاء اللہ نا چھوڑے ہیں سچی ہی بات ہے آپ صحیح مارے وہ ہم قادری ہیں قادری نا ہمارے نزدیک اور ہے ٹھیک ہے نا اب چشتی لوگ ہیں وہ کوالی سنتے ہیں ٹھیک ہے وہ اور ہے لیکن چشتیوں کے اندر بھی میں خود چشتی ہوں ٹھیک ہے نا میں خود گولرا شریف سے بیت ہو چشتی ہوں اور میرے کے میں طالب ہوں الحمد تو میں خود چشتی ہوں لیکن وہ قوالی جو ڈول کے ساتھ وہ میں نہیں سنتا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا ہم نے ساری مسائل بیان کرنے ہیں اور تالی پینا جائز نہیں تعلیم جا سکتی اسلام کی بات کریں کادری کی نہیں اللہ مطلب اسلام کی بات رونا سستے ہوتے ہیں قادری نا کادری سستا ہے اسے پاس سے جا کے ملتا ہے تو آپ نے بات کی ہرا امامہ ہرا امامہ الحمدللہ پہنا سنت ہے اور سکارت علم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز امام پہنا اور آپ کا امامہ شیخ بادشاہ مسجد میں ابھی تک الحمد اللہ موجود ہے جو سب رنگ کا ہے نا تو یہ خالی حدیث پاک اس کی کتاب کے اندر مجھے ذہن میں یاد نہیں آ رہا مجھے لیکن حدیث پاک ہے یار یہ کیا ہے نوٹ سنگھ کون رہا ہے دیں کیا ثابت کر رہے ہیں مجھے کون کر رہے ہاں ہاں ہاں بک ٹھیک ہوں میں یاد آ گیا مجھے یہ کتاب کا والا دیا مصنف ابن ابھی شیبا جسے باغ موجود ہے الحمد للہ سبز بہت شکریہ بخاک بھائی بہت شکریہ آپ نے جواب دیا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جس باغ موجود ہے سرکار والم سلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور آپ نے ثابت ہے ٹھیک ہے نا یہ باغ اس کے اندر موجود ہے اس کتاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ بتائیے مجھے کہ میں جب اس سے پہلے بات کر رہا تھا تو میں نے کس سے بدتمیزی کی ہے پریشان ہو جاؤ کافی دیر سے میں یہی سن رہا ہوں سنی تحریک صاحب کہنے لگے مجھے کہ آپ ذرا تمیز سے بات کریں میں نے مطلب کون سی بدتمیزی کی ہے ذرا آپ مجھے یہ بتائیے بھائی جی کون سی میں نے مطلب مولانا صاحب یہ بتائیے کہ یہ میوزک جو آپ اتنی دیر سے باتیں کر رہے ہیں یہ بتائیے حرام قطعی ہے یا حرام ذنی ہے در اس کی مجھے اگر آپ وضاحت کر دیں کہ آپ کی نظر میں یہ حرام قطعی ہے یا حرام ذنی ہے تاکہ پھر میں یہ آپ کے ساتھ متبات بات کلیئر ہی ہو جائے گی بالکل ختم ہی ہو جائے گی بلکہ اس کے بعد صاحب اگر آپ یہ فرما دیں مجھے یہ حرام کتحی ہے یا حرام زنی ہے تاکہ میں مسئلہ ختم ہو جائے گا میں ایک ہی لفظ سمجھ جاؤں گا آپ کے نزی ان کی کیا وہ ہے جناب ٹھیک ٹھیک ٹھیک نرسنگ صاحب آپ نے کہا جی حرام کتحی ٹھیک ٹھیک میں ذرا مفتی صاحب سے جواب لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں حضرت ایک بات ہے سوچی جی جی میں نے پہلے میرا تو مسئلہ ہو جائے نا جی میں نے چھوٹا سا سو سوال جو مولانا صاحب سے پوچھا ہے تھوڑا مجھے اس سے جواب مل جائے یہ حرام کچئی ہے یا حرام زنی تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے گا جی جی میں مائک چھوڑنے لگا مولانا صاحب آپ جم کیجئے تاکہ اگر آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک اسٹینڈ لے لیں گے بس میرا مسئلہ ختم ہو جائے گا آ ہی مولانا السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر بھائی مفتی صاحب لگتا ہے بیزی ہیں یا مصروف ہیں تو ابھی وہ آ جائیں گے تو وہ جو ہے آپ کو جواب دیں گے اس کا ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا تو میری بھائی یہاں پر بیٹھنے والے تمام بھائیوں سے نہ التماس ہے گزارش ہے کہ یہاں پر بیٹھنے کا مقصد ہے کچھ سیکھنا ٹھیک ہے لیکن آپ اگر کچھ سیکھیں گے نہیں اور بجائے آپ یہاں پر اگر بدتمیزی والے الفاظ اگر پیسٹ کریں گے تو بھائی پورنٹ ایکشن بڑھتا ہے ٹھیک ہے ابھی نو تھنگ بھائی ہے وہ انہوں نے غلط کیا اس لیے میں مند... نے اگر پر بیٹھ تو... تو اگر ابھی کسی نے کوئی ایسی یا کسی کو بلیم کیا یہاں پر میں مجھے پتا پتا ہے یہاں پر جو ہے نا کافی مسئلے سے تلق رکھنے والے جو ہے نا وہ صاحب آگے ہیں تو جن کا سوال ہے صحیح سوال ہے وہ کریں ٹھیک ہے نیچے جو ہے ٹیکسٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹیکسٹ پر سنبھالے ہوئے ہیں وہ ذرا بیٹھیں اور کوئی ایسا گستاخی یا کوئی ایسی جو ہے وہ نیچے بات نہ پیسٹ کریں اوکے مفتی صاحب کے لیے جی السلام علیکم فریفے جامع نور بھائی اگر مجھے ایڈ کر لیں اب ایڈ کرنے والے ایڈ کر لیں یار فضول بات کرتے ہیں نا ڈالنا دے کسی کو تمام بھائی توجہ کے ساتھ مسئلہ ہے سنیں نا ٹیسٹ نظر بڑھتی ہے تمو جان بھائی بات جی ہے آپ ہمارے سنی بھائی ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سنی ہیں آپ کیا حضرت اعلیٰ مانتے آپ اعلی حضرت کو مجھے ٹیسٹ کر دیں پکریز آپ ٹیسٹ کر دیں مجھے نا مانتے ہیں حضرت؟ دیکھا جی ہمارے عرل اعلیٰ حضرت ہے، ٹھیک ہے نا ہمارا اس وقت اعلیٰ حضرت سے آگے کوئی بھی نہیں ہے ہم ان کے الحمد للہ اقائد کے سے کی بات مانتے ہیں اعلیٰ حضرت نے فتح ردیخ کے اندر واضح الفاظ پر قوالی کے بارے میں یہ ثابت کیا کہ مضمیر کے ساتھ قوالی نہیں ہو سکتی حرام لکھا اعلیٰ حضرت ٹھیک ہے نا اور اعلیٰ حضرت نے سخت منع کیا ہے فرمایا کہ قوالی ہوتی ہے مضمین کے بغیر ٹھیک ہے دوسری بات یہ جی, کہ اسی رسالے کے اندر اعلیٰ حضرت نے فتح شیخ کے اندر آپ آب, نے یہ تصدیق کی آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ یہ جو بات منسوب ہے کہ چٹیا جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں ہمارے بڑے چھٹھی بزرگ گزرے ہیں یہ بات ان کی طرف منسوب ہے کہ وہ ڈسٹ کے ساتھ مضمین کے ساتھ قوالی سنا کرتے تھے اعلیٰ حضرت نے اس کو غلط لکھایا کہ وسیع کسی نے منسوب کر دیا جائز نہیں ہے یہ منسوخ کرنا ان کی طرف کیونکہ وہ انہوں نے ایسا کام کیا ہی نہیں ہے یہ ویسے ہی کسی نے غلط منصوب کیا ان کی طرف کہ جو بڑے بزرگ تھے وہ تھے کے ساتھ لہذا غلط ہے یہ اور اسی پر فتوا ہے اعلی حضرت نے آپ کہتے ہیں میں ثابت کر دوں گا آپ کو میں انشاءاللہ سب کچھ بتا دوں گا حضرت نے صاف میں نے خود پڑھا ہے اور میں دفاع بھی سکتا ہوں اگر آپ مجھے ملیں تو اعلیٰ حضرت نے صاف الفاظ میں وہ قوالی جو مزا کے ساتھ ہوتی ہے اعلیٰ حضرت نے حرام رکھا ہے اس کو اور منع فرمایا ٹھیک ہے نا تو لہٰذا یہاں کوالی کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ جو ٹھیک ہے اچھی تھی اور مسائل پوچھے بتاتے ہیں ان شاء اللہ تو آپ جو کہتی بنی پڑا اس طرح بوس بحث ہے تو آگے کیا کیا ہو جاتا ہے بس اللہ حاضر نے لکھ دیا ہمارے لیے اللہ حضرت کی بات بس موہر لگی ٹھیک ہے نا اللہ حاضر نے جو فرما دیا ہم نے اس پر دل و جان سے عمل کرنا ہے بس ٹھیک ہے نا اعلیٰ حضرت نے فرما دیا کہ علی مذمی کے ساتھ جائز نہیں ہے تو ہم بھی کہیں گے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے ثابت کیا ہم بھی آگے بتا رہے ہیں کہ آل حضرت نے صاف لکھا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تو اعلیٰ حضرت کی جو بات کہی ہے نا ہمارے لیے بس ستارہ ہے وہ ٹھیک ہے نا اس کی بات ماننی ہے صحیح ہے نا اس لیے اس بحث کو نا چھیڑے آپ ویسے یہ بحث بڑھ بڑھ کے کہاں آپ ہمارے بھائی ہیں سنی بھائی ہیں تو ویسے یہ بحث بڑھ بڑھ کے کہاں آگے چلی جائے گی اس بس چھڑیں آپ باقی اور آپ بات کریں بات کرتے ہیں ان اللہ تعالیٰ الگ الگ صارف ان شاء اللہ آ جائیں السلام علیکم اللہ السلام علیکم و اللہ نو پر آواز آ رہی तो نا آپ کو تو ہمیں پھر ان ان لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے ابھی آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ابھی وہ کچھ بہت کچھ بول کر گئے ہیں آپ نے مجھے حدیث نہیں سنائی لیکن ہیں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں و اللہ وبرکاتہ گفتہ معاف قبلا مفتی صاحب اور جان جی معذرت کے ساتھ کیا کو جمپ کیا مفتی صاحب اگر آپ سب کی اجازت ہو تو اللہ تبارک و تعالی زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی کیونکہ ابھی دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا اور آج میں خواجہ ہے ایک مسجد میں تو وہاں پر جانا ہے مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو پلیز مفتی صاح کو ٹیکسٹ کر دیجیے گا اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ تمام بھائیوں کی میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ ابھی ویسے بھی دکان بند کرنے کا ٹائم ہو گیا اور آج اپنے خواجہ ہے ایک مسجد میں دارالعلوم میں تو ان شاء اللہ تباریک و تعالیٰ وہاں پر بھی حاضری دینی ہے ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ غلام گھوشت بھائی آپ بھی مجھے دو میں یاد رکھیے گا اور تمام بھائی جو میری آواز سن رہے ہیں ہم ہے کہ سب دو میں یاد رکھیے گا میں بھی ان شاء اللہ تباریک کے حوالے سے جب سنی آرمی کی واری آئے گی تو انشاءاللہ شاء تمام اور بھائیوں کے لیے دعا کر دوں گا بہت شکریہ اور معذرت کے ساتھ کہ میں جمپ کیا مفتی صاحب اور بھائی. بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ <تسجات> آپ <تسجات> <تسجات> <تسجات> جائیں گے بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں جواب میں نے دیا آپ کو دیکھیں کہ ہر مما کے بارے میں مسلم نے موجود ہے آپ میرے پاس کتاب موجود نہیں کہ میں الفاظ پڑھ کے گا میرے پاس کتاب موجود نہیں ابھی نا تو میں ان شاء اللہ کل اگر آپ آئیں تو کل میں آپ کو حوالہ اور سارا کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ شاء ٹھیک ہے مسلم بھائی میرے پاس ابھی کتاب موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو حوالہ سے نکال کے دے دوں ان کل اگر بتا دوں گا اور آپ مسلم بھی آپ کون اپنا مسئب بتائیں آپ سنی ہیں یا واقدی ہیں یا ہیں کیا ہیں آپ مسلم دیوبان کا فتویٰ ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ سب امامہ پہننا جائز ہے اچھا اے آپ آ جاؤ میں ٹمبو جان بھی معذرت بہت آگو میں نے تنگ کیا ماسک جی گا اگر میری بات غلط لگے دیکھیں نا ٹمبو جا بھی میں اگر ایک مفتی ہوں نا تو مجھے جو سوال کر رہے ہیں مجھے چاہیے میں حق اور سچ بیان کروں نا اور میں نے جتنی بھی کوالی کے بارے میں باتیں کی میں نے اپنی طرح سے میں نے یاد نہیں کیا آپ صحیح ہی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے طرف سے کچھ نہیں کہا میں نے صحیح ہے نا میں نے جو فتویٰ لکھا اللہ حضرت نے لکھا اعلیٰ حضرت نا وہی میں نے بیان کیا کیونکہ ہم الحمد للہ حضرت کے ہم غلام ہیں ہم کتے اعلیٰ حضرت اعلی حضرت کے جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا ہم نے وہ بس سر آنکھوں میں مانا ہے ہم نے اب کوالی کے بارے میں آپ بے میں آپ کو حوالہ دوں گا آپ اعلیٰ حضرت کی کتاب فتح کے اندر آپ سارا تفصیلی پڑھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے نا آپ سارا پڑھ سکتے ہیں یہ وہ باقی میں الحمدللہ میں خود چشتی ہوں اور گولاڈا شیخ سے میں خود احمد پیر شاہ عبد اللہ کا میں مرید ہوں اور للہ اور میں طالب ہوں ایسی بات نہیں میں خود چشتی ہوں ٹھیک ہے نا لیکن بے چشتی ہو یا قادری ہو یا سہر ہوں یا نسبندی ہوں جو بھی ہوں قوالی جائز ہے لیکن کوالی کے ساتھ ڈھول ڈمک کے یہ بازی بجانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اگر مجھے آپ ثابت کر دیں کہاں لکھا ہے جانا جائز ہے اور یہ بات جو منسوب کرتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ چھٹی جو بزرگ ہمارے خواجہ غریب نے بجائے ہیں یہ غلط ہے اعلیٰ حضرت نے تصدیق کی ہے اعلیٰ حضرت نے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ منسوب کرتے ہیں بزرگان دین کی طرف یہ غلط ہے غلط ہے غلط ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد کوئی آگے عذر نہیں رہتا اس چیز کا تو میں نے آپ کو صاف واضح بات کر دی اپنی بازی کے میں نے آپ کے سامنے میں نے اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیا میں نے اگر آپ مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو تو آپ تسلیم کر لیں نہیں مانتے تو پھر آپ کی مرضی ہم کا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم و رحمت اللہ جی السلام علیکم رحمتہ اللہ اعلیٰ حضرت تو ہم مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے جناب اعلیٰ حضرت سے انکار تو ہم نہیں کرتے لیکن بات اس طرح محترم کی دیکھیے اعلیٰ حضرت سے پہلے بھی علماء گزرے ہیں ایک خواجہ صاحب سے پہلے بھی داتا گنج گنجبخ احمد اللہ گزرے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہزار سال پہلے گزرے ہیں داتا صاحب خواجہ صاحب کو تو ابھی آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو سال ہو گئے نو سو سال سے بھی پہلے گزرے ہوئے ہیں دیکھیں جہاں پر قوالی آتی ہے اس کے ساتھ اس کی شرائط آتی ہیں اور وہ شرائط جو ہیں اگر میوزک ہی نہیں ہے بیچ میں کسی قسم کا بھی میوزک نہیں ہے اگر میوزک نہیں ہے تو پھر شرائط کیسی یہ تو میں نے ایک چھوٹا سوال سے پوچھا دوسری بات آپ اعلیٰ حضرت کو فرما رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ جو آپ مائک یوز کرتے ہیں یا جو ہم سپیکر یوز کرتے ہیں کیا بریزی شریف میں اسی میں اسی کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے یا نہیں پڑی جاتی جو ہم آج کل اللہ اکبر کے لیے جو مائک یوز کرتے ہیں پیچھے سینکڑوں لوگوں تک ہماری آواز جاتی ہے کیا بریزی شریف میں اس پہ عمل ہوتا ہے یا اس کے خلاف عمل ہوتا ہے سر آپ مجھے بتا دیجیے کہ اعلیٰ حضرت کس پہ کیا فکر ہے دیکھیے اب اعلیٰ حضرت ہمارے سروں کے تاج ہیں انہوں نے دین اسلام کے لیے خدمت کی ہوئی ہے لیکن اعلی حضرت سے پہلے بھی علماء گزرے ہیں اعلیٰ حضرت کے بعد بھی علماء گزرے فروئی مسائل میں اختلاف علما نے علماء سے کہ اعلیٰ حضرت نے صاحب رت المختار علامہ عبدین شامی سے فروی مسائل میں خطرات کیا ہے جبکہ فطاح شامی کو کون چیلنج کر سکتا ہے لیکن اعلیٰ حضرت نے کچھ مسائل میں خطرات کیا علامہ عبدین شامی نے صاحب المختار سے فلاب کیا ہوا ہے انہوں نے تنویر اللہ صاحب تنویر الفصاط کے تو اختلاف تو بھائی اس میں موجود ہے نا جی اگر کچھ لوگ اب یہ دیکھیں یہاں پر لفظ مضامیر ہے لفظ مضامیر کیا ہے اب اس کی ایک عربی لغت ہے کیا اس سے ہاتھ سے بنائے گئے انسٹرومنٹ ہیں یا صرف ہوا والے انسٹرومنٹ ہیں اس پہ اختلاف ہے کوئی کہتے ہاتھ والے انسٹرومنٹ ہیں کوئی کہتے نہیں جو ہوا والے ہیں وہ ہیں کوئی کہتے ہیں سارے ہیں یہ ایک ایشو ہے کس میں لفظ دعات یوز ہوتا ہے دعات عین الف ایک وہ چیز اس پہ اصل میں اختلاف ہے لوگوں کو اس کی تشریح میں اختلاف ہے میوزک وہ جائز ہے اس کے انسٹرومینٹ میں اختلاف ہے اب دف جائز ہے جی حضور نے خاموشی اختیار کی ہے بالکل کی ہے لیکن کاجیشوری اور مولا لی کاری تو اس کے خلاف ہے جس حدیث میں ہمیں نکاح میں دف بجانے کا ذکر ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں اس کی آپ دف بجائی نہیں مطلب اقوال تو ایسے بھی ملتے ہیں ہمیں میں میوزک کے خلاف آپ کو اقوال دے سکتا ہوں دف میں بھی میں اس کو جہد و ناجائز قرار دے دوں گا تو پھر کیا ہوئے جی ہم مطلب دف بجا رہے ہیں جو آج لوگ دنیا بجا رہی ہے دف کو تو حضور نے سنا ہے نا جی لیکن فقہان ہے تو اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے اب سوال مجھے سمجھ نہیں پڑتی دف جائز ہے ڈھولک ناجائز ہے دف اور ڈھول میں اس پر فرق کیا ہے اگر مجھے کوئی بھائی بتا دیں اس سے بھی چمڑا ہوتا ہے اس سے بھی چمڑا ہوتا ہے وہ دونوں طرف سے بند ہوتا ہے یہ ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی ہم جی بیٹھے ہوئے ہمارے بھی سوال آتے رہتے ہیں ایک چیز جائز ہے اس کو سرکار نے خاموشی تیار کر دی تو بھائی پھر دف کو بھی ہرانے پھر ہر چیز ہے ہرانی سرکاری سن کا کوئی چیز جائز نہیں لیکن کچھ کو کہا کہتے نہیں نکاح کے دوران خوشی کے موقع پر آپ اس کو جائز کرار دیا اسی پہنا تو فکر ہے کیا جناب نکاح کے دوران خوشی میں آپ اس کو لمیٹڈ یوز کر سکتے ہیں تو بھائی جب ایک چیز حرام ہو گئی ہے تو اس کو پھر خوشی کے موقع پر یوز کیوں کریں اس سے پھر ہم قاضی سوڈے وغیرہ کی جو عبادتیں ہیں اس کی طرف کیوں نہیں جاتے ایک چیز اگر حرام ہی ہو گئی ہے بجو کے سرف اگر حرام ہے تو پھر تو دف کو بھی حرام قرار دینا چاہیے کیونکہ دف کے کوئی سر اس کے بارے میں حدیث سو نہیں ہے فکہ بھی جو ہے تو اس کو بھی حرام لکھا ہے عام حالت میں بھی دفت کو سننا حرام ہے حضور نے خاموشی اختیار کی ہے اور بزرگ کا خاموش ہو ہے نا سنت ہے باہر علی نئے اس سیشو میں نہیں پڑھنا جاتا باہر علی لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں امامے کے بارے میں شیوز میں نہیں پڑھنا جاتا یہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اکثر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جناب بزرگوں نے نہیں سنی اب آپ نے فرمایا اعلیٰ حضرت نے فرمایا بزرگوں نے نہیں سنی اب آپ اعلیٰ حضرت کو کورٹ نے کریں پتا اعلیٰ حضرت ہمارے سروں کے تاج ہیں میں اعلیٰ حضرت جب آپ کورٹ کرتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں ہم نہیں کر سکتے تو یہ مسئلہ ہوتا ہے جی میں مائک گہنے لگا ہوں آپ سے. یہاں پر جو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں امامے کے بارے میں ان سے پوچھئے کہ آپ نماز میں ٹوپی پہنتے ہیں یا نہیں پہلے ان سے یہ پوچھا کریں جو لوگ یہاں پر آپ کے سبز امامے کا ذکر کرتے ہیں ان سے پہلے یہ پوچھئے کہ نماز میں آپ ٹوپی پہنتے ہیں یا نہیں نماز میں آپ اماما پہنتے ہیں یا نہیں وہاں بھی رات ٹوپی بھی نہیں پہنتے آپ ذرا ان لوگوں سے یہ پوچھا کریں <coughs> ان کو جواب مت دیا گئے بھائی ان سے پوچھے جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا رہے ہوتے ہیں بیچ میں چین فوٹ کر آپ کا فاصلہ ہوتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے ذرا وہ حدیث مجھے بتائیے پہلے وہ حدیث آپ مجھ سے لے پھر میں ان سے بات کرتا ہوں آج میں السلام علیکم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب جو ہے وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مخرح میری آواز آ رہی ہے تو برائے کرم ٹیکسٹ میں لکھ دیں جی جزاک اللہ الباخر بابا جی سموجن بابا جی اتنا نہ کرایہ کرو انہوں نے پڑھ دو اچھا ایک بھائی نے سوال کیا تھا میں اس کے جواب میں آیا تھا میں نے جب لکھا یہ تھا کہ ابن نے ابھی کی حدیث ہوا کی آواز آ رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ادھر سے پنکھے کی گرمی بہت ہے اچھا ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا تو ماشاءاللہ اللہ نے جواب دیا تھا میرے خیال میں وہ چلا گیا تھا کیوں وہ حوالہ مانگ رہے تھے تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کو لائیو حوالہ دیتا تو صحیح تھا باقی پھر کبھی آئے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں آپ ان کو سیف رکھیں کیونکہ اکثر جو بندی حضرات مثلا سوال کرتے ہیں کہ سبز امامہ کہاں سے جائز ہے اس کی حدیث لاؤ یا ثابت کرو تو ابھی ابھی شبہ نے اپنے مصنف میں یہ حدیث روایت کی ہے یہ اس کا ٹائٹل پیج ہے اور یہ یہ اس اس اس کا کا ہے کو کھولے اور اس میں حدیث موجود ہے جس میں سبز یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سفید کالا اور کبھی کبھی سبز امامہ بھی پہنتے تھے اور باقی رہی بات ان کی کیا کہتے ہیں دیوب بندیوں کی کہ یہ دیوبندی اعتراض کرتے ہیں کہ سبز امام پہنتے تو ان سے ہمیں سب سے پہلے سوال پوچھنا چاہیے ایک منٹ ذرا یار منٹ کو پتہ نہیں آج کیا ہے جی میں ایک منٹ دیتا ہوں کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے پھر ڈی سی تو نہیں ہو گیا ہاں جزاک اللہ اچھا تو دیکھیے تموجن بھائی آپ یہاں یعنی کہ بیان کہہ رہے تھے کہ ان میں خلاف ہے ماشاء اللہ آپ صحیح بیان کہہ رہے تھے کہ جیسے کہ اختلاف ہے امام ابوہ نفاذ ضلع تو شاگردوں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ اور پھر ابو یوسف رحمت اللہ علیہ نے اختلاف کیا ہے لیکن اس وقت ہم امام اہل سنت کیا امام اہل سنت نے تحقیق نہیں کی اس پر میرا آپ سے یہ سوال ہے کیا امام اہل سنت نے اس پر تحقیق نہیں کی اور آپ جو کہتے ہیں کہ شرائط اس پر ہے میں یعنی کہ یہ مسئلہ میں اکثر لوگوں کو کہتا رہتا ہوں یعنی نا چھوڑے اختلافی مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے نہ چڑا کرو کیوں اس طرح کے اختلافی مسئلے یہ مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا ایمان ابو طالب کے بارے میں اسی طرح جو چند اختلافی مسئلے ہیں ویڈیو پر ہو گیا اس طرح کے اختلافی مسئلے ہمیں بیان نہیں کرنے چاہیے کوئی خبیص آ جاتا ہے ویسے ہی روم کا ماحول خراب کرنے کے لیے تو ان کو جواب دینا چاہیے اس وقت یہ نہیں کہ ہمیں خود آپس میں لڑنا چاہیے کیونکہ وہ خبیص تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ان کا ٹاپک ہے اپنی طرف گمائے ان کو لڑائیں میری آواز روم میں آ رہی ہے سی ہو گیا جی جی جزاک اللہ اچھا ان کے یعنی کہ یہ جو اب علی صاحب ہیں ادھر تین چار دن سے ادھر آ رہے ہیں روم میں تین چار دن سے آ رہے ہیں اور بار بار یعنی سوال کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم میوزک کو جائز کہتے ہیں وہ کیا کس میوزک کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کل جو مزارات پر یہ کیا کہتے ہیں ڈھول بازو اور ہو رہی ہیں وہ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم سے سوال وہ ان کے بارے میں ہم سے سوال پوچھتے ہیں تو اس بنا پر اگر ہم خود میں آپس میں بحث کرنے لگ پڑے کہ اس علماء نے جائز قرار دیا ان اولا نے حرام قرار دیا ہے تو پھر یہ وہ ان کا تو مقصد پورا ہوگا نا اس میں ہمارا یعنی کہ یہ اخلاق پھر اس کو مزید وہ کیا کہتے ہیں آگ دینے والی بات ہے اچھا ہاں یہ میرا پیج نکلا اور دوسری بات یہ جو بندیوں کا پیر ہے جس میں کیا کہتے ہیں کہ آپ خود دیکھیں اس میں کون سا امامہ پہنا ہوا ہے اس میں کون سا امامہ پہنا ہوا ہے اس کے علاوہ کون بسی... سی دس بندی کس کلر کی دستار بندی کر رہے ہیں آپ لنک کو کھول دے رہے وہ دیکھتے رہے ان کو سیو کریں تو کوئی خبر صاحب سے پوچھتا ہے اس پر چلائے تو ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں ان سے پوچھیں یہ دارالفتا کا فتویٰ بھی ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں کہ یہ ان کے یہ ان کا جواب دو پہلے تمہارے جو مولوی ہیں وہ خود پہنے سبز امامہ اور ہم پر تم لگاتے ہو فتوا یہ کہاں کی منافقت ہوئی صحیح ہے نا تو یہی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ بار بار ان مسئلے کو اگر کوئی بھی ہمیں تو یہ چاہیے نا کہ کوئی قبیس آتا ہے وہاں بھی جو بندی پوچھتا ہے ان کا اکثر یہ اعتراض ہوتا ہے کے بارے میں کہ وہ میوزک بجاتے ہیں قوالی وہ ڈول بجاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہمیں اس سوال کے جواب میں اس اخلاق میں اپنے اخلاق میں نہیں پڑھنا کہ ان کو یہ سب بتانا شروع کر دیں کہ ہمارے اس عالم نے کہا اس عالم نے کہا ہے یا اس نے کہا میں تو یہ بھی کہتا ہوں باز دفعہ بھائیوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ طارل قاضی صاحب کا مسئلہ چھیڑے ہی نہ اور کیوں یہ بھی علماء نے صحیح ہے ان پر فتوے لگائے ہیں لیکن اس روم میں چھڑیں گے ہو سکتا ہے یار پھر آپس میں ہی رہنے لگ جاؤں دوسروں کو موقع ملے دوسرے لوگوں کو موقع ملے گا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس خبیز سیلفی کی تو موجم بھائی آپ روم میں ہیں موجود آپ روم میں موجود ہیں تو موجم بھائی جی سیلفی آج خبیز میں بیٹھا ہوا تھا میرے ریکارڈنگ نہیں میں نے چلائی ہوئی ورنہ میں نے اس کی ریکارڈنگ ضرور کوڈ کرنی تھی اس خبیز نے کہا کہ یہ جو رریلوی ہوتے ہیں یہ مدینہ میں جاتے ہیں مٹی کے میں لوڈ پوڑ ہوتے ہیں تو مٹی سے آشکانے دور جاتے ہیں وہ کسی کی دیوار کو چونتے ہیں کہ شاید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا ہے اس طرح یعنی کہ تعظیم کرتے ہیں تو یہ قبیز کہتا ہے کہ جدھر اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ اس خبیز نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ خبی یہ کیا کہتے ہیں یہ پریلوی اس طرح کرتے ہیں تو جہاں پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف لفظوں میں کہا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہوتے ہیں تو میں بشاپ کرتا ہوں اس خبیز نے اتنی بڑی گستاخی کی اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی صرف اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی مجھے کہ میں نے ریکارڈنگ آن نہیں کی تھی اس خبیز نے کہا کہ جہاں پر سرکار سر کے پاؤں لگے ہیں وہاں تو میں بشاب کرتا ہوں معذ اللہ تقرر اللہ تو ان کے, نک... ان کے چہروں کو ہمیں نکا... بے نقاب کرنا چاہیے ان خبیزوں کی ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ ان کی حفاظت کیا ہے یہاں پر یہ بیٹھ کر کس طرح کی کی گستاخیاں کر رہے ہیں ان کو لمحہ جو کر گئے تو لیکن آج یہ دنیا میں صاف عام بات کر رہے ہیں عام یعنی کہ دکھا رہے ہیں کہ ہماری خباست جو علما نے لکھی وہ سچ تھی تو یہی میں پیغام پہنچانا چاہتا تھا جزاک اللہ وقیرہ السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ مکسرا جی مجھے آ یا مائک پر اور اس سوال کا ذرا جواب دے دیں آ جائیے جناب اللہ جی السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھیے مفتی صاحب نے ابھی جو فرمایا ہے کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے کوئی فتنے کا خوف ہے تو فتنے کا خوف تو جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے میری بات سمجھ رہے فتنے کا خوف تو بازاروں میں بھی ہے فتنے کا خوف تو اسکول جاتے ہوئے بھی ہوتا ہے تو وہاں تو فتنے کا خوف تو بھائی جہاں پہ بھی ہو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے جی صرف فار ایگزامپل یو کے میں عورتیں سنی بریلی مسجدیں ہوں یا جو بندی مسجدیں ہوں یا وابی مسجدیں ہوں سب میں عورتیں جاتی ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں عورتیں نہیں جاتی پاکستان میں پرابلم ہے یہاں پر کوئی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں یہ ایک ایشو ہے جہاں جہاں پہ فتنا وہاں پہ نہیں جانا چاہیے ویلکم بہرحال ہم نے جو بریزوی حضرات ہیں نا ہم میں نے یہ نوٹ کیا ہے اپنی زندگی میں سارا ہم لوگوں کے پاس شیوں پہ ہم بات نہیں کر سکتے ہم لوگوں کی مطلب میں بھی آج کل شیوں سے میرے پنگے ہوئے ہیں اتنے عرصے سے میں جو بندی ہوں وہاں پہ لگا رہتا ہوں باتیں کرتا رہتا ہوں اس میں کوئی حادی نہیں ہے میرے شیو سے واسطہ پڑا تو مجھے کف بھی نہیں پتا تھا کف کو آپ جانتے ہیں یعنی مجھے کخ کا بھی نہیں پتا تھا یہ مطلب میرا حال ہے تو بھائی شیو پہ بھی ایکسپرٹی جا سکتے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں یہ اور یہ جو ہم لوگ ہک چار یار کے نعرے سے ہٹتے جا رہے ہیں ہمارے ہاں ایک تفضیلی گروہ پیدا ہو گیا ہے سنیوں میں ایک تفضیلی گروہ پیدا ہو گیا ہے جو ہب چار یار نعرے کے خلاف ہیں لوگ یو میں بھی کچھ پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں بھی آلریڈی کچھ ہیں اس کے خلاف کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے سامنے سوال رکھیں گے مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جناب حضور نے کہا تھا خلافت تیس سال رہے گی تو آخری چھ مہینے تو امام حسن نے بھی خلافت کی تھی تو آپ خلیفہ چار کیوں مانتے ہیں پانچ کیوں نہیں مانتے ٹھیک ہے نا اس قسم کے سوال آپ کے سامنے رکھیں گے بولے خلیفہ چار مانتے ہیں پانچ کیوں نہیں مانتے ہمیں حضرت علی سے بہت عشق ہے بہت زیادہ عشق ہے ان کے مناقب ان سے سب کچھ ہمیں ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں پڑتی ہمارے سننی جائیے پرانے میں پرانی پرانی تقویریں اٹھائیے اور صاحب کی اٹھائیے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی سب میں آپ کو نعرے رسالت اور نعرے تقویری ملیں گے ہمارے ہاں جی چیزیں بدل چکی ہیں اس طریقے سے ہمیں ورغلایا جا رہا ہے حب اہل بیت کے چکر میں کہ باقی صحابہ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ نعرے تحقیق سب سے بہترین نعرہ ہے ٹھیک ہے نارے رسالت اللہ اکبر نارے سوری نارے تقبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اور نارے حیدری یا علی اور پھر نار تحکی جگہ یار یہ سنیں ایک عجیب قسم کی بات ہمارے ہاں سوسائٹی میں کس انداز سے پھیرائی جا رہی ہے شیعہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ علی علی جو ہیں وہ پہلے ہیں باقی بعد میں یہ جمہور کے سلاف ہے اہل سنت کے اس کو اس پہ کام ہونا چاہیے ہم سنی لوگ جو ہیں ہمیں اس کرنا چاہیے میں نے تو ایک دن اپنے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ علیہ کے درجات بلند کر ان کی محفل میں ایسی بات کر دی تھی تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ شیخ فریدا پچپلت بہتری رہا شیخ فری تمہارے شکر رہتے میں تمہارے بہتری ہے بہر حال میں تو بھائی جو بات میرے دل کو لگتی ہے شیخ سے انسان جب اپنے شیخ کی بارگاہ میں جاتا ہے اس سے بہادر جگہ کوئی نہیں ہوتی دوسری اساتذہ سے مدارس میں تو لوگ سوال کرتے ہیں وہاں پر تو آپ سوال نہ کریں آپ سیکھ نہیں سکتے ظاہر میں جب تک آپ سوال نہیں کریں آپ نہیں سیکھ سکتے ریزنگ نہیں کریں آپ سیکھ نہیں سکتے اب میں سوال کر رہا ہوں لوگ مجھے نیچے ٹیک سک رہے بھائی آپ گستاخی کر رہے ہیں بھی کریں اور مدرسوں میں ایسا نہیں ہوتا مدرسوں میں استاد ایک سوال بیان کرتا سوال کی لوگ کھال دیر دیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس چیز کا میں تو کبھی مدرسے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن ایسا ہی ہوتا ہے سنا تو ایسا ہی ہے میری بات سمجھ رہے تو یہ اپنے ذہن میں اس ہے جو رویہ ہمارے ہاں پنپ رہا ہے اس رویے کو بڑا محبت طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اس کا خاتمہ کرنا ہے یہ تقزیبیت رافذیت جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے یہ میں بڑا سنگین خطرہ ہے اس کی طرف اس کی طرح لوگ توجہ دینا چاہیے سب لوگوں کو یہ میں آپ کو بڑی سنجیدگی بات کر رہا ہوں بر عرصے میرے ذہن میں باتیں تھیں لیکن آج جب میں ہم دیکھ رہے ہیں روز پڑوس میں لوگوں کو تو لوگوں کو ایشیت کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے ہمارے اکثر لوگوں کو او جی او جی خیر ہے, او ہے جناب کو مستہ نہیں ہے ایسی بات لوگ کرتے ہیں ہمارے سنی حضرات کیوں کہ کی بے حقوف ہیں جائل ہیں علم سے دور ہیں ان بیچاروں کو کیا پتہ کیا ہے, کیا ہے کیا نہیں ہے حقیقت کیا ہے ان بیچاروں کے اس چیز کا کیا ہے؟ یہ ایک اصل میں ایشو ہوتے ہیں تو میں ہمارے اکثر بار ٹریبل کے بھی جلوس ہوتے ہیں اور سوری جلسے ہوتے ہیں اور محرم کے بھی جیسے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاں وہ ادارہ تبلیغ الاسلام ہے بریلی علما آتے ہیں ہمارے ہاں میں تو سن علما جناب ادھر بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں میں خود جاتا ہوں سنتا رہتا ہوں بیٹھ کر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں وہ مدرسہ بنانے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے مدارس کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن رس نمائش ہونا چاہیے ان کا نام ہونا چاہیے یہ ان کاموں میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جناب ان کاموں میں بہت خوشی ہے لیکن تعمیری کام کرتے کتاب میں جو عربی میں ترجمے ہیں ان کو اردو ترجمے ہیں اور عربی میں جو کتاب ہیں ان کے اردو ترجمے ہونے چاہیے مخالفین ترجمے کرتے جا رہے ہیں ہم جب ترجمے کریں گے ان کا زہر مارکیٹ میں پھیل چکا ہوتا ہے فشتوں میں کہتے ہیں رشتہ راجیدروکلانچڑی جب سچ آتا ہے جھوٹ جو ہوتا ہے وہ گاؤں کے گاؤں تباہ کر چکا ہوتا ہے یہی بات اس طرف کام ہونا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں ترجمے ہونے چاہیے ہم نے لوگوں کے ترجمہ پڑھنے سے جو ہے تو انحصار ہے شرح عقائد ہماری کتاب ہے ہم دیوبندیوں کے ترجمہ پہ ہمارا منصر ہے پتا نہیں اب ہو چکے ہیں ابھی تک تو نہیں ہوئی تھی مجھے یاد نہیں ہے مین بک ہے ہمارے اکیلے کی شرح عقائد لیکن نہیں ہوئی بھائی ان چیزوں میں ان لوگوں کو اس طرف آنا ہوگا ہمارے ہاں سنی میں المیا ہے ہم اپنے ایک ایک پروگرام پہ ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہزاروں روپے بول پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک کا کے خرچ کر دیتے ہیں لیکن یہ نہیں کہیں کہ کسی عالم کو سپورٹ کریں اس کو کہیں مولانا صاحب گھر پہ بیٹھیں اور اس کتاب کو ہاں جی لاگو میں مثال لے رہے چھوٹی چھوٹی محفل آج جہاں مولانا صاحب گھر میں بیٹھیں اور ایک تحقیقی کام کریں اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص کوئی ترجمہ کر دے تو پھر ہم خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر وہ بال اختلاح ہے نا بھائی علماء کا آپس میں سلاف ہوتا ہے کوئی علماء آپس میں کٹھے نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے فروغ میں تو اختلاف ہے اس میں تو کوئی استاد شاگرد کا اختلاف ہوتا ہے آپس میں استاد شاگرد کا اختلاف ہے فروغی مسائل میں اب اگر اس بیچارے نے اگر کوئی کام کر لیا ہے اور اس نے کسی جگہ مسئلہ غلطی کر لی دنیا پڑ جاتی ہے اس کے پیچھے او جی فلاں نے یہ لکھ دیا اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے اس کو چھوڑیں یہ تو دیکھیں گے باقی کام تو اس نا آپ کام کر نہیں سکتے لوگوں پہ باتیں کرنے کے لیے ہم ریڈی ہوتے ہیں تو بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ میں دلانا چاہتا ہوں آپ کی یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں کہنے چاہیے علم میں غیب تھا یا نہیں تھا یہ بھی ٹھیک ہے پندرہ سالوں سے میں یہ اس بارے سنتا آ رہا ہوں لیکن جو, جو کام حصل میں یہ ہونا چاہیے اس طرف توجہ ہونی چاہیے موٹیویٹ کرنا ہوگا لوگوں کو نہ صرف دیو بندیوں وادیوں کے خلاف بلکہ شیئر کے خلاف بھی میرے بات آپ سمجھ رہے کئی hmm. مسائل ایسے ہیں جو ہیں اور اس کی حق اصل نہیں ہے ہم جو پالٹا ہیں عمران بھائی خان میری گپ شپ لگتی رہتی ہے تو بھائی متائیے مطلب کہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا لوگوں کو ان طرف آنا ہوگا اور روما کو سپورٹ کرنا ہوگا اور خدا رہا اگر کوئی کام کر دیتا ہے کوئی بندہ قوم تو ہم سارے سوئے ہوئے ہیں مسلمان ویسی بھی پوری امر سن ہو چکی ہے لیکن جو لوگ کام کریں ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کریں کوئی ایسی مورل سپورٹ ہی کریں اگر فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے اس طرف تو جو یہ جو شیئت ہیں نا یہ نارے حیدری سے ہمیں انکار نہیں ہے مجھے ایک مولانا کی بات بڑی اچھی لگی تھی کہتے بیٹا بات ایسی ہے کچھ شعر سنیوں کے ہیں کچھ شعر شیعوں کے ہیں ہم نے سنیوں کا شعار اپنانا ہے کسی چیز کا جائز ناجائز ہونا ہمارے لیے ایشو نہیں ہے یہ دیکھنا ہے کہ سنیوں کا شعر کیا ہے یہ اصل میں بات ہے تو آج مولانا صبح السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ میری لائٹ مرض میں ڈسی ہو گیا تھا تو یقین مانیے کہ جتی باتیں کی تمہ جان بھائی نے میرے دل کی بات کی صحیح باتیں میں ان کو مرحبا کہتا ہوں مرحبا کہتا ہوں مرحبا کہتا ہوں کہ جتنی انہوں نے باتیں کی میری دل کی باتیں کی صحیح باتیں اور اور بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ یقین مانیے کہ لاکھوں روپے ہم لگا دیتے ہیں آگے پیچھے اور کتابت کی طرف یقین آپ جو ہے نا نظامی کی دیکھ لیں جتنی ہیں تمام میں سے اکثر شروعاتیں بنی ہوئی ہیں اکثر شروعات بنی ہیں ہمارے اس پہ کام نہیں کرتے صحیح باتیں آج ہمارے علما بس بڑے بڑا وہ کرتے ہیں نفرے کرتے ہیں جی پر اس میں کتابت کے اندر کوئی نہیں آتا صحیح بات تحدید کے اندر کوئی نہیں آتا اور بڑے اچھی طرح کی ماشاء اللہ اور جو انہوں نے خاص بات کی بہت ہی اہم بات کی وہ نر تحقیق کے بارے پر یقین مانی کہ میں ابھی پنڈی کے اندر نا پنڈی کے اندر اتنا مسئلہ بنا ہوا اتنا مسئلہ بنا ہوا کہ میں اتنا پریشان اس بارے میں نا ہمارے شاہ صاحب میں پنڈی کے اندر عبد القادر شاہ کو یقین منع کہ اتنا ماحول خراب کر دیا ہے کہ نارے تحقیق کے بارے میں انہوں نے باتیں کی ہیں کہ میں اگر بیان نہیں کر سکتا صحیح بات ہے میرے پاس ان کی تمام جو ویڈیو سب سیف ہے میرے پاس ابھی بھی میرے پاس سارے سیف ہیں ان کی ویڈیو کلپ سارے سناتے کہ تحقیق جیلم نار تحقیق جیل امزاد نارا ہے سفر اللہ جیل ہمزاد نارا ہے کہ یہ نارا جیل سے نکلا ہے اب کیا تو ہمارا اتنا یقین ہونے کے نالہ تحقیق کے بارے میں اتنا کچھ ہی ہو رہا ہے حالانکہ حف چار یار کے بارے میں یقیمن بخاری شذہ کے اندر اور ترمذی شذہ کے اندر یقین مانیے کے بغا بغید بدہ اربعاتن کے لفظ موجود ہے اور بخاری شذہ کے اندر سرکار سن شاد فرمایا کہ انا خلیل ربی کہ میرا جو تنہائی کا خلیل ہے تنہائی کا جو میرا خلیل ہے دو سے وہ ہے اور بعد اربی اور جو رب کے بعد جو میرا تنہائی کا یار ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تنانو ہے۔ جس طبق موجودہ بخاری شف کے اندر اور اس کے بعد صحابہ نے اربعہ اطن کا لفظ فرمائے اربعات کہ فرمایا کہ چار صحابہ کو اللہ تعالی نے میرے لیے چن لیا ہے۔ چھ رے ترتیب بتائی یعنی کہ میں علی پہلے نہیں کہا ترتیب بتائی سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تنانو پھر عمر فاروق رضی کے بعد ام عثمان غنی کے بعد علی نام ہے نا موجود ہے پاک کے اندر. اب کے پنڈی کے اندر میں بتا دوں میں اب وہ نہیں پنڈی کے اندر یقین بنے کہ اتنا مسئلہ ہے اتنا مسئلہ ہے اتنا مسئلہ بیاں نہیں کر سکتا وہ صحیح بات ہے اس کے بارے میں ایک ایسا جماعت کے اندر ایسے کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو بہت اچھال رہے ہیں بہت کام خراب کر رہے ہیں اور شیوں کے ساتھ دے رہے ہیں شیوں کے جلس خطاب کر رہے ہیں شیوں کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں وہ کتنا یہ مسئلہ خراب ہو گیا نا صحیح بات ہے خواب ہی نہیں اور یقین مانی کہ یہی بات تمو کہہ رہے تھے میں بھی یہی بات کرتا ہوں آپ کہ علم دین پڑھیں آپ علم دین سیکھیں تاکہ آپ کچھ لائک پادری آپ کون ہو آؤ میں سفر اللہ کون خبیز بندے صحیح بات ہے ہاں ٹھیک ہے اپنے کون آ گیا اس دوڑ کو تو بات یہ کر رہا ہوں کروں صحیح بات بھائی کہ یقین ماننے کے بہت حالات خراب ہیں یقین ماننے کا اتنا مسئلہ ہے نا کہ اہل یقین کی تقسیم ہو چکی ہے صحیح ہے کئی علماء میں دیکھے ہیں کہ وہ یقین علم دینا ہونے کی وجہ سے وہ یقیناً بکھر چکی ہے صحیح ہے اور یقین ماننے کے وہی بات پہلے کر رہا تھا کہ ہم نتھانی کرتے ہیں بڑے مفخانوں کو بلاتے ہیں تو لاکھوں لاکھ ہم اس پہ لگا دیتے ہیں اور ہمیں خاطر خواہ فائدہ اصل ہوتا نہیں ہے اور کسی عالم کو اگر ہم بنا لیں تو عالم کو بلاتے نہیں ہے پہلی بات ہے اور عالم کو بلا بھی نہیں تو اگر اسے ہم دو تین ہزار دے دیں چار ہم باتیں کرتے ہیں وہ فلاں آیا تو پانچ چھ ہزار لے کے چلا گیا ہم سے اتنا مسئلہ کے مسئلہ بنتا ہے صحیح بات ہے اور علم کی قدر نہیں ہے علم سیکھتے نہیں ہمارے سننی نہ علم آگے تک پہنچاتے ہیں نہ کچھ تڑپ ہے کتابت کی بات آپ نے کی بات ہے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس کا کہ کتابیں ہمارے اندر نہیں ہے صحیح بات ہے تو یہ ہمارے سننی ہے کہ کتابت کے اندر آتے ہیں صرف نہیں ہے حالانکہ درخت جانے کی جتنی کتب ہیں تمام کتب میں دیکھیں کہ آپ تمام جو شروعات ہیں عربی شارہ دیکھیں عربی شارہ دیکھے اکثر میں سے نا اکثر دہ بندیوں کی ہیں دکھ ہوتا ہے بہت صحیح بات ہے اور ٹھیک ہے آپ آئیں بات کریں آپ کو السلام علیکم جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس کی سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم شیر پہ بات نہیں کرتے میں آج مسائل چھیڑوں گا انشاءاللہ اور میں پوچھوں گا جواب ان بھائیوں سے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ سے سوال پوچھوں گا اور آپ نے جواب دینے ہیں بھائی مجھے نہیں مفتی صاحب آپ سے نہیں ان سے پوچھنے میں نے کہ ان کو پتہ لگے بھائی کہ یہ کہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں دیکھیے ہک چار یار مولانا عرفان شاہ مرشد بڑا کام کر رہے ہیں جناب یو میں شیت کے خلاف بیٹھ کر یو کے میں چینل کے اوپر او ہو وہ خلافی باتیں اور شیئر بھی اتنی گستافی ہی کرتے ہیں جو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوں گی اگر مولانا صاحب مجھے دو منٹ دیں صرف دو منٹ کے لیے یہ حق چار یاد اس کی وضاحت اگر میں آپ کو سنوا دوں صرف حق چار یاد صرف بس یہ اتنی لفظ ان کی صرف ذرا ختم ہو گیا یہ روتی شدے صاحب ساتھ کے ہاتھ کا مسئلہ بیان کا ہے انہوں نے ہاشمی صاحب کی ملاقی جمعے لگا وکیل ابھی فرمائے لیکن میں نے نرا وکیل ہوں کوئی کہے یا نہ کہے جو کہنے والی ہے کہہ جاتا دیار. یہ تین اس میں لفظ ہے ہاتھ اور سب سے پہلے امام اب اللہ شرح حقیقت کا امام کہتا ہے حق ہے شرحد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حق اور باطل یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ٹھیک ہے سچائی اور کس جھوٹا ہونا یہ آپس میں مخالف ہے تو کوئی کہتا ہے حق چار یار غلط نعرہ ہے تو اس کے لیے ان کو پھر باطل ہے اس کو غلط اس کو ثبوت دلیل لانی ہوگی کہ کس कि لحاظ سے باطل ہے یہ اپنے ذہن میں رکھیے سوال کیا کریں ہمیشہ ہم سننے میں خلاف ہیں ہم جواب دیتے رہتے ساری زندگی ہمیں چاہیے ہم سوال کریں لوگوں سے ٹھیک ہے نا میں آج آپ کو سوال کرنا سکھاؤں گا چھوٹے چھوٹے بھائی ابھی سنیے بلے حق کیا ہے اس کے مقابلے باقی ہے اور نہ ہق وہ اس کو باتر سمجھتا ہے وہ دینی لائے تو حق کے مقابلے باقی لیں جو حق نہیں تو پھر باقی ہے اور جو ان کو سمجھتا ہے سامنے آئے دوسرا لگتا اور اس پر ان کی جانت کا گہرا لینا پڑتا ہے ہم خواہش سمجھتے ہیں غیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حضور نبی الاسن فرمائے کہ میرے سارے سیاحتہ نے میرے خاص صرف چار شبا شریف اٹھا کے دیکھو اشفا کی تاہی کے حقوق مصطفیٰ دس کتابوں سے حوالہ سے الب یہ یاد رہکل فرما نے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کہ میرے سیاحتہ کو رب نے تمام نبیوں کے سیاحان میں سے چن لیا اور میرے سارے صاحبہ میں سے چار کو اپنے میرے لیے چن چار اللہ لفظ نہ نکلے تو میری گھر کا کیونکہ ہم لڑائی اپنوں سے اگر ہوگی نا میرے سر نہیں بلکہ یہ ان کے ہو گئی ایرانیوں کے جو مداخلت کرتی ہیں ہمارے بننے کی کوشش کرتی ہیں جو صاحب کے نہیں بنتے وہ ہمارے نہیں ہوتے سنو سنی ہو تو سے لفظ بولا ہوں آآ اور یہ حق ہے صحابہ کیا ہیں یہ چار خلفہ کون ہے الاحکر مومنہ حق کا یہ نہیں یہ حق ہیں اور چار کیا ہیں تو وہ حدیث شریف کاجی ایاز المالکی کے الشفا شریف سے انہوں نے دس کتابوں کے حوالے سے آپ کو حدیث دے دی ہے چار تو یہاں سے ثابت ہو گئے باقی رہ گئے یار اگر چار سو ستی اس میں نہ کہ چار میرے لیے ہم نے چن لیے وقت آ رہی دنو ماربان اب آپ آپ اسمان اب آنے یار سار پاؤ میں سے چار سرب نے میرے لیے چن لیا ہے دوسرا لفظ تیسرا یار دوست اور مددگار کے معنی فارسی اور تنجابے میں مستل ہے اور ان دونوں لفظوں میں اگر قرآن نے ان کو الگ کر کے یاد نہ کہا ہو تو میں مجھ سے نبی سے کیا فکر ہے میں اللہ سے نکافی ہوں اور میرا عمر سے کافی تو ہان اللہ اس طرح اگر کسان بھی ہیں تمام ان کسان میں آئے تھے ہیں کوئی مسئلہ لیکن یہ آیت شیعوں میں بڑی فٹ بیٹھتی ہے بڑی تکلیف ہوتی جی ہے ان کے آیت سے او بڑی فٹ تکلیف ہوتی ہے ان کے کلیری جل جاتے ہیں آپ بولیں کہ حضرت عمر او ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اچھا آج ہم جو شیعہ پر بات کریں گے شاہ صاحب کی باتیں ہوتی رہتی ہیں شیعہ پہ جو ہم آج بات کریں گے وہ یہ ہے شیعوں کا پہلا اعتراض حضرت عمر ضل اللہ تعالیٰ جی خلافت ہے ٹھیک ہے خلافت جو ہے وہ حضرت علی کا حق ہے اچھا جی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ستر ہزار فرشتوں جتنی طاقت تھی کتنی تھی میں آپ کو ریکارڈنگ سناؤں گا بھائی ان کے منہ کس بات سے ستر ہزار فرشتوں جتنی طاقت تھی میں کہا اچھا جی اور دروازے خیبر جو تھا پتہ کتنے من تھا ان کو حضرت علی نے اٹھایا اور پھینک دیا ہوا میں آج تک لوگ تحقیق کر رہے ہیں لیکن اس دروازے کو دیکھ نہیں سکے یشیوں کا دعوی ہے بھائی پتا نہیں کہاں گیا اور دروازہ کن خلاوں میں مشتر واریکلام مشتری پہ ہے چاند پہ ہے سورج پہ چلا گیا ہے اتنی طاقت حضرت اللہ تعالیٰ نے تبارک و تعالیٰ نے دیش جی اب سنیے طاقت سُنیے جلال کتاب میں نے ڈاؤن لوڈ کی آپ کو ویب سائٹ دور کتابیں ڈاؤن لوڈ وہاں پر اردو کی پڑ گئی ہی ہیں کتابیں ڈاؤن لوڈ کرتے جائیں میرے پاس تو نیٹ لمیٹڈ ہے میرا بڑا پرابلم ہے آج ایک, ایک اور بک دی میں ڈاؤن لوڈ کر کمال الدین امام نام لینا شیند نزی کفر ہے امام جافر سازی کے سناؤں گا کہ میری اولاد میں بارہواں آئے گا اس کا نام آپ نے نہیں لینا اس کا ذکر کرنا کوئی گناہ ہے سناؤں گا بھائی آپ کو کہانیاں سناؤں گا وہ داستان حمزہ سناؤں گا میشیوں کی کہ آپ پریشان جائیں گے کہ یار یہ کیا ہے اچھا سنیے جناب آپ کو دلیل میں تھری سے بحث گئی ون ٹو ون بحث جی دلیل ہے میرے پاس کہ جناب حضرت امرضی اللہ تعالی عہوں نے سے بی بی دروازہ گرایا اور ان کے ایک بیٹے محسن جو ان کے حمل تھا وہ ان کا حمل جو ہے تو ڈسٹرب ہو گیا وہ بچے شہید ہو گئے اور دروازے گرایا گئے اور حضرت علی اندر بیٹھے ہوئے تھے قرآن الشان پڑھ رہے تھے ایک بات یہ ہی کہتے ہیں کچھ کہتے نہیں نہیں ان کے تو ان کو رسی سے باندھا گیا تھا میں کہا اچھا ان کی کتابوں سے پڑھ کے سناؤں گا ایسی ایسی کہانیاں آپ کو سناؤں گا ان شاء اللہ جلالۃ باقر مجیسی کی کتاب سے کہ آپ نے اداسانے کے لیے نہیں سنی ادھر سے جب سنیں جناب جناب پہلے سنیے. اس بات کرنے سے جناب امیر کو جب مسجد میں بلایا جانے لگا کہ آپ مسجد آئیے اور بیچ کیجئے تو جناب امیر کہتے ہیں کہ مجھے ابھی میں قرآن ذم کو اکٹھا کر رہا ہوں اور اس قرآن کو تا آپ لوگ تا کائل محمد نہ دیکھ سکیں گے تا کائل محمد آپ لوگ نہ دیکھ سکیں گے پیج نمبر 226 ٹو اور والیوم ون اس کے دو ہی والی میں آپ کو لنک دوں گا آپ ڈاؤن لوڈ کر دیجیے گا میں پریشان اچھا جی پھر کل میں ان کے روم میں گیا تشریف ایک ان کا ذاکر ہے ان سے میں نے سوال پوچھے کہتے نہیں یہ اس کا تنظیل ہی ہے یعنی وہ قرآن جو ناظر ہوا جی ترتیب سے اس لحاظ کی بات ہو رہی ورنہ قرآن میں پورا ہے میں نے کہا اچھا اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں ان کے عقیدے کے مطابق حضرت علی کو اختیار ہے کہ وہ حضرت ام المومن میں سے کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ کے بعد طلاق دے سکتے ہیں اور ان کو زوجت سے نکال سکتے ہیں یہ قرآن کی جو آیت لائیں گے وہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ شاء ہم جو خلافت کی بات ہے اس پر بات کریں جناب ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پلان کرتے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق کہ جناب حضرت علی کو شہید کیسے کیا جائے تو وہ حضرت خالد مزید کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ منصوبہ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے سن گئے کہانی سنیے اب جناب امیر تشریف لاتے ہیں مسجد میں جناب امیر مسجد میں تشریف لاتے ہیں آج کے میری شیعے سے بحث چل رہی ہے پرسوں تو اس نے اقرار کر لیا ہے کہ آئمہ جو ہیں وہ کسی انبیاء سے افضل ہیں سارے انبیاء سے افضل ہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا جناب وہ مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پھر جب حضرت ابو بکر جب جماعت کھڑی ہوتی ہے حضرت ابو بکر اب سلامی پھیرے ڈر رہے ہیں کہ جناب امیر کو اگر پتا لگی ہے کیونکہ خالد نے تو اس پہ حملہ کر دینا ہے اب جناب ابو بکر نماز کو لمکا رہے ہیں کہانی سن رہے ہیں آپ نہیں سن رہے ہیں جناب آپ کہانی سن رہے ہیں نہیں خاموشی ہو گئی یار کوئی ٹیکس نہیں آ رہا آپ لوگوں کا بوجھ ہو گئے آپ لوگ اتنی مزے کہانی آپ نے کبھی بار سنی ہے تو جناب ابو صدیق نماز پڑھا رہے ہیں ڈر رہے ہیں لذ رہے ہیں اب میں سلام پھیروں کہ نہ پھیروں کیونکہ میں تو پہلے سے جناب خالد بن علی کو کہہ دیا ہے کہ تم نے علی پہ اٹیک کرنا ہے ان کو قطر کر دینا ہے اب سلام نہیں کر کیونکہ اگر علی جلال میں آ گئی میں ستر ہزار پولیسوں طاقت ہے تو بڑا مشق ہو جائے گا تو سلام کے نماز کے بیچ میں سنیے لطیفہ سنیے نماز کے بیچ میں اے خالد میں نے تمہیں جو حکم دیا تھا ہم نے جو آپس میں پلان کیا تھا تم اس پہ قطع عمل نہ کرنا السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی نماز کے بیچ میں حضرت بکول شیخ حضرت بب صدیق نے ان کو آواز دی دی او بھائی وہ تو حضور تھے وہ تو حضور کا عمل تھا بھائی حضور کے لیے جو بھی جا سب بعد کے لوگ شہریت میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں نماز میں باتیں کریں گے منسوخ ہو چکی یہ چیزیں اچھا ایک دم سلام تھے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ تو جناب امیر حضرت خالد کی طرف دیکھتے ہیں اے خالد تمہیں ابوبکر بکر نے کیا کہا تھا سنیے شیعہ کہانی سنتے جائیے شیعہ کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے تمہیں ابوبکر نے کیا کہا تھا تو انہیں کہا تھا کہ مجھے تو آپ کو مارنے کا حکم دیا تھا آپ کو نہیں کہ میں آپ کو یوز کروں کہ تم کو تو جناب امیر نے حضرت خالد اٹھاؤ کر زمین کا مارتے ہیں اور صحابہ ڈر جاتے ہیں اور بس کو خدشہ ہو ہے کہ جناب امیر جناب حضرت خالد کو شہید نہ کر دیں قتل نہ کر دیں سب صحابہ اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن جناب امیر سے جناب امیر سے وہاں پر جناب امیر لکھا ہے تو جناب امیر کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جناب خالد کو وہ چھوڑا ہی نہیں سکتے یعنی سام صاحبہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور حضرت دلید دلید سے وہ حضرت خالد نزید کو نہیں چھوڑا سکتے کو پتا ہے جلال پیج نمبر ٹو ٹو سکس ٹو ٹو سیون والی ون ملا باقر مجسری کی کتاب میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی غیرین سخیری کتاب میں نہیں بتا رہا اچھا جناب اس کے بعد حضرت علی کو رسیوں میں پکڑ لیا جاتا ہے اور ان کے گھر جایا جاتا ہے پھر تو واقعی آ جاتے نا تو ان کے گھر جایا جاتا ہے بڑی مزدار بات کرنے لگوں تو جو چاہوں گا جناب ان کے گھر جاتے ہیں تو بی بی فاطمہ فاطمت رضی اللہ میں مختصر کر رہا ہوں بی بی فاطمۃ رضی اللہ تعالیٰ راستے نہایل ہو جاتی ہیں اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ ہٹ جائیے وہ نہیں ہٹتی تو حضرت عمر بقول ان ایسے تشہیر کو ان پہ دروازہ گرا دیتے ہیں والوازے گرا دیتے ہیں بلکہ دروازے کو جلا دیتے ہیں اور ان کا جو حمل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ان کا بازو ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت علیل ہو جاتی ہیں لیکن حضرت علی رسیوں میں بندے ہوتے ہیں اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں وہی حضرت علی جس کا مقابلہ پوری مسجد کے صحابہ نہیں کر سکے وہی حضرت علی جن کے اندر ستر ہزار فریشوں جیتنی طاقت ہیں وہی علی جسے جس خیبر کے کتنے مند دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا جس کا آج تک ثبوت نہیں مل رہا کہ کہاں پہ چلے گیا وہ علی خاموش ہیں کیوں خاموش ہیں اور بھائی ان کو نصیحت کی گئی تھی نا کہ آپ نے خاموش رہے ہیں اہل تشریف راجرام کے نزدیک ہم, ہم تو کی آرگومنٹ چلی گئے بات پر میں آپ کو ان کے واقعے بتا رہا ہوں وعلیکم السلام کہ ان کے ان کا وہ کیا ہے میں نے کہا بھائی بات اس طرح تاریخی کتابیں کہانیاں چھوڑ دیں آپ مجھے بتائیے تو جو چاہوں گا ایک تو حدیثی سے اہل سننا کی درجے سادشہ میں سیلی ایک حدیث آپ بتا دیں کہ جس میں یہ ہو کہ فاطمہ رضانہ دروازہ جلایا گیا یا اس پہ گرائے گا ان کا حمل ضائع کیا ایک حدیث نہیں ہے لیکن وہ آپ ایک حدیث آ کر دیں گے مصنف ابن عید شہبہ ایک حدیث ہے میرے پاس کین پیج سب سننی لائن کے میں نے دیا مجھ سے وہ ہو گیا ہے کیا لکھا ہے مسلم ورڈ مجھے کیا بتا میں تھوڑا تو کیا لکھا مسلم ورڈ نے نیچے کوئی ٹیکس اس کا پکڑ دے جانا بھائی ان کا ٹیکس اگر کوئی مجھے پیس کر دیں مسلم ورڈ آ رہے اور بھائی کہاں ہے مسلم ورڈ میں نظر نہیں آ رہے اچھا اچھا انہوں نے سوال کیا تھا امامہ کا ویسے بتائیے امام امامہ پہنا ضروری ہے مسلم ورڈ کا کیا امامہ ٹوپی نماز میں ضروری ہے اور رنگ کشور دے کس کلر کا تھا کس کلر کا نہیں تھا وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے پہلے یہ بتائیے نماز میں امامہ پہننا ضروری ہے یا یا جو لیفٹ ہو جاتے ہیں ان کو مارے گولی ٹھیک ہے کہانی سنیں آپ بیچ میں کہانی لے آتے ہیں بڑے میں آپ کو اہم پوائنٹ بتا رہا ہوں اب شیعہ آپ کے سامنے ایک حدیث لائیں گے شیعہ آپ کے سامنے ایک حدیث لائیں گے مصنف فب نے بھی شہبا کی لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھی ہے اس حدیث کی صنعت بالکل درست ہے میں نے چیک کی یہ وہ حدیز کی صنعت درست ہے لیکن وہ آپ کو حدیث آدی سناتے ہیں سنی آدی حزیز بڑی میں زار حجیز جناب حضور صلی اللہ علیہ مصنف علم نبی شعبہ کی حدیث کا آپ کو میں وہ کر رہا ہوں مخوم جہب بتا رہا ہوں مسلم ورڈ با... چلیں گے مسلم ورڈ اچھا جناب م... وہ مصنف علم نبی شعبہ کی حدیث ایسی ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابوبخص صدیق لوگوں سے بیچ لیتے ہیں اور حضرت عمر اور حضرت زبیر اپنے گھر میں مشورہ کیا کرتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لاتے ہیں حضرت عمر مسلم ورڈ آپ یہ بتائیے نماز میں امامہ اور ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں اس کو مجھے ذرا جواب دے رہے بھائی اس کا جواب دیجیے کہ نماز میں ٹوپی پہننا اور امامہ پہننا ضروری ہے یا نہیں کیونکہ پھر میں جانا ہے آگے میں نے ٹاپک پہ بات کرنی ہے شیئر کے ایشو پہ جی جی آپ سے میں پوچھ ہوں نماز میں ٹوپی پہننا ضروری ہے یا نہیں اچھا اچھا کیوں ضروری ہے بھائی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس تو نہیں پہنتے اور امامہ بھی ضروری ہے یا نہیں اچھا اچھا اچھا یا تو مجھے ملاپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا میں کامران نے سمجھ گیا اچھا میں جو بات کر رہا تھا آپ کو مسلم کے خدیث لائیں گے جو میں نے آپ کو بیان کی حضرت عمر اور حضرت علی آپس میں مشورے کیا کرتے تھے اچھا جی حضرت عمر تشریف لاتے ہیں تو فاطمہ الظہر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں سنیے میں آپ کو پہلے شیعہ ترجمہ سنا ہوں جناب یہ فاطمت الظہر رضی عنہ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کے گھر میں لوگ مشورہ کرتے ہیں آپ ان کو سمجھا دیں ورنہ میں ان کا گھر جلا دوں گا ٹھیک ہے میں ان کا گھر جلا دوں گا ان کو گھر سمیت جلا دوں گا یہ حدیث آپ کو شیئر کہیں گے لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے سنیے اور یہ حدیث آدھی ہے حدیث جب کبھی آپ کے سامنے مصنف فکن ابھی شاہبہ کی کوئی حدیث لائے ترجمے بھی جو آپ کو سکین پیجن ملیں گے اس میں آدھے جائے ترجمے میں ان سے پوچھے مجھے پوری حدیث سنا دے آپ اس کو کہیے کہ یہ دیت, اس حدیث کو میں مانوں گا یہ حدیث آپ کی دلیل ہے وہ کہیں گے ہاں یہ میری دلیل ہے پہلے اس کے اقرار کر رہے ہیں کیا یہ ہی آپ کی دلیل ہے مصنف کو کہیں ہاں میری دلیل ہے اس سے پوچھا یہ حدیث پوری پڑھو میں اس حدیث پر اقرار کرتا ہوں میں عدیث کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں حضرت بببوق صدیق رضی اللہ سرکار کے پردہ جانے کے بعد بیٹ لے رہے ہیں حضرت علی اور حضرت زبیر مشورہ کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں حضرت فاطمہ فاتر رضی اللہ تعالیٰ وہ بات کلام کرتے ہیں فاطمہ رضی فاتح تزہ سے کیا فرماتے ہیں سنیے محبت بری الفاظ سنیے کہ اے فاطمہ آپ کے والد محترم جیسے تھے ہمیں کائنات میں سب سے افضل تھے وہ ہمارے ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھے اور اب ان کے بعد آپ محترمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نے آپ ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ حدیث سبھی الفاظ سنا رہا ہوں اس میں اگر یہ الفاظ نہ ہوں میں ضروردار آپ ہمیں اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں اور آپ کے گھر میں جو لوگ مشورہ کرتے ہیں ان کو سمجھائیے ورنہ میں ان کو جلا دوں گا گھر سمیت اچھا ان کو فاطمہ رضی کو نہیں اچھا سنیے اب حضرت آج بھی عزیز تو کھا گئے نا آج عزیز تو لاتی نہیں ہے اب آگے کیا ہے جب حضرت عمر تشریف لے جاتے ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں کون لوگ نام نہیں ہے نام ہی نہیں ہے حدیث کی درائر کے تو میرے بڑے سوالات ہیں اس کے مضمون اس کے جو ٹیکس ہے اس میں میرے بڑے سوالات ہیں لیکن وہ میں کرتے نہیں ہوں اس کی صنعت درست ہے دیکھیے حدیث دو قسم کی ہوتی ہے ایک صنعت اور ایک روایتن ہوتی ہے اس کو صنعت کہتے ہیں فلاں میں نے سے سے سے سنا سنا سنا اس اس اس نے نے کو چین کہتے ہیں یہ صنعت ٹھیک ہے ایک ہوتی ہے درایت مضمون اس مضمون میں میرے خلافات ہیں وہ سوال کیا ہیں میں آپ کو بھی بتاؤں گا رجال بالکل اب جناب مضمون جو ٹیکس ہے ٹیکس میں مجھے خلاف ہے لیکن میں اس کو سلاح میں جا نہیں رہا میں تو اس حدیث کو لے رہا ہوں ایجوکیسٹ جناب حضرت عمر چلے جاتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ کوئی پتہ نہیں لیکن اوپر اگر آپ دوہرا حدیث کے اوپر تو اوپر ہیں عمر اور زبیر جو سے کیا کرتے تو کچھ بھی وہی لوگ ہوں گے جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ آتے ہیں بی, بی فرماتی ہیں کہ عمر آئے تھے اور عمر نے قسم کھائی ہے اور عمر جب کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ اس کام کو کر کے رہتا ہے اور اس نے کہا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ بیس اس کے بعد یہ لوگ جاتے ہیں اور حضرت کر کے ہاتھ پہ بیس کر دیتے ہیں یہ حری یہ حدیث ہے بھائی یہ سنیے یہ مصنف علم صاحبہ کی جو شیع حضرات آدھی حدیث آتے ہیں آپ نے سن لیے آپ نے سن ہے کہ نہیں جو بکیا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اب فاطمہ زراعت فرماتی ہیں جب حضرت عمر تشریف لے جاتے ہیں وہ لوگ وہ لوگ کون ہیں کوئی پتہ نہیں ہے مشہور ہیں پتہ ہی نہیں کون لوگ کون لوگ اگر ہمار اوپر سے حدیث پڑھیں تو حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت زبیر جو مشورے کیا اچھا جناب فاطمہ زورہ فرماتی ہیں عمر آیا تھا عمر نے قسم کھائی ہے اگر انہوں نے بیعت نہ کی انہوں نے خلافت یا حکومت کے خلاف مشورے سازشیں بند نہ کیے تو میں ان کو گھر سمجھ جلا دوں گا اور عمر جب قسم کھا لیتا ہے تو وہ وات کر کے رہتا ہے یہ لوگ چلے جاتے ہیں لوگوں نے پتہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ جاتے ہیں حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیت کر لیتے ہیں تو میں نے شیعہ سے پوچھا میں نے کہ حضرت ابو بکر حضرت علی اور حضرت زبیر نے تو بیت کر دی کہتے یہاں پر تو نام نہیں ہے میں نے کہا عجیب سے تم ہماری کتاب چلا ہو کہتے یہاں پر نام نہیں ہے میرے اوپر تو نام ہے نا جو لوگ مشورے کیا کرتے تھے اب سوالات کیا ہے سوالات سنتے جائیے جو لوگ مشورے کون کیا کرتے تھے خلافت کے خلاف بقول شیعہ گئے اس حدیز سے وہی دال لے رہے حضرت عمر اور حضرت زبیر نیچے جو ذکر ہے وہ لوگ ڈر گئے اور گھبرا گئے حضرت عمر سے اور جا کر حب کر کے ہاتھ پر بیعت کر لی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ لوگ کون تھے اوپر اگر حضر کو آپ دیکھتے ہیں تو وہ کون تھے وہ علی تھے وہ روح زبیر تھے اور وہ ان کے ساتھی تھے تو میں نے کہا بھائی آپ کی عقیدے جو عزیز لا رہے ہیں آپ کی جو اس کے مطابق جا کر انہوں نے بیعت کر اور آپ کے عقیلے کے مطابق حضرت علی میں ستر ہزار کی طاقت تھی وہ تو حضرت عمر سے ڈر گئے ہیں اور اس حدیث میں دروازے جلانے کا ذکر کدھر ہے سوال ہمارا کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں دروازہ جلانے کا ذکر کدھر ہے اس حدیث میں لکڑی کا ذکر کدھر ہے اس حدیث میں آگ کا ذکر کدھر ہے اس حدیث میں حمل گرانے کا ذکر کی اس حدیث میں جو ہے بازو کا ذکر کی اس حدیث میں یہ کی ہے کہ جو ہے حضرت علی کو سے باندھا گیا تھا اس حدیث ہیں اس حدیز میں تو یہ ہے کہ وہ لوگ گھبرا گئے تھے ڈر گئے تھے ادھر ہاتھ پہ بیٹھ کر لیباد بول رہے نا ایک حدیث تاریخ کی کس کہانی ہم نہیں مانتے اور وہ جو تاریخ کا حوالے لائیں گے میں آپ کو ایک ایک بات جواب دوں گا کوئی مسئلہ एक ایک ایک کتاب لے آئیں گے جی فار ایگزامپل المے یہ لکھا ہوا ہے ایک لائن پوری اوپر نیچے چھوڑ کے ایک لائن کہ گیا آپ پریشان ہو جائیں دروازہ گرا دیا گیا المول المنہ یہ جو لکھا ہے یہ ابراہیم بن یساد نظامی کے بارے میں لکھے جو ایک شیعہ تھا اور الصاہد المول المہن جو تھے وہ ان کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں اب اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے فار ایگزامپل ہماری کوئی سنی کتب ہے شرم مسلم اس میں شیعوں کے عقائد بیان کیے گئے ہیں خمینی کے بھی جو فروغ مسلم مطلب خمینی کو بھی لایا گیا آپ کو یہ کہیں کہ جناب سنیوں کی کتابوں میں خومینی کی بات لکھی ہوئی جناب خومینی کی کو فالو کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کی کتاب میں سے آپ کو سکین اسکین گے اس میں سے جو ہے تو کر او بھائی صاحب نے خمین کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہوا ہے موجودی کا ذکر کر کے اس کا جواب دیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پر جو یہ ہوتا ہے ایک لائن انڈر لائن کچھ کتابیں ایسی ہیں جو سنوں کی طرح منسوخ کی جاتی ہیں لیکن وہ شیوں کی کتابیں ہیں وہ سنیوں کی کتابیں نہیں ہیں یہ پھر اس وقت ہوگی اس حدیث میں کدھر ذکر ہے کہ حمل گرایا گیا بھائی اس ادیش میں کہاں پہ ذکر ہے کہ حمل کرایا گیا نہیں ہے نا تو جھوٹ کیوں باندھ بھائی پھر میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ ہے ایک لایا قسم کی باتیں ہیں جو سیکنڈ یار تھینک یو تو جناب علی آپ کو یہ سمجھ آ آج یہ جو دروازہ گرانے کی باتیں یہ اپنے ذہن میں ایک پوائنٹ کل ان اور باقی باتوں پہ ہم بات کریں گے کوئی دروازے مروازے نہیں گرائے گئے اور آج آپ کو ایک بات بتا دوں مجھے تو اتنا بہت ارسک پہلے میں نے لیکن سے بھول گئی تھی ابھی ابھی پاٹا پہ ہم بحث کرے بات میرے ذہن میں آ آپ کو بتایا کہ آپ کو کربلا کے واقعات میں واقعہ کربلا میں دو نام کو ملیں گے لگا ہوں دو نام آپ کو ملیں گے تو چوکوں کو بتائیے بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتانے لگا ہوں کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا ہوں واقعہ کرولا میں آپ کو دو نام ملیں گے بھائی ایک ہے علی اکبر اور ایک ہے علی ازغر ٹھیک ہے نا ایک ہے علی اکبر اور دوسرے ہیں علی ازغر یہی نام ملیں گے نا آپ کو اچھا میں آپ سے اگر یہ پوچھا ان کے اصل نام بتائیے میں تو یہ سمجھتا تھا کہ واقعی یہ اصل نام ہیں یعنی علی اکبر پاکستان میں نام ہے نا علی اکبر علی ازغر اکبر علی ازبر علی امجید علی ہے فرانا وغیرہ وغیرہ ان کے اصل نام کیا ہیں میں تو اہل تشریح برآران سے کہتا ہوں بھائی صاحب آپ جن اہل بیت کی خاطر صحابہ پہ سب و کرتے ہیں وہ صحابہ تھی ان کی تو محبت صحابہ کے ساتھ تھی اچھا علی اکبر اور علی ازبر کے اصل نام ہیں ابو بکر اور اومر آپ نے ذہن میں گا آپ کسی علی تشریح سے پوچھئے کہ جناب یہ علی اکبر اور علی ازبر کا اصل نام ذرا بتا دیں آپ کو نہیں بتائیں گے ایک کا نام ابو بکر ہے دوسرے کا نام معمر ہے اور ایک پاکستانی آتیشی پاٹک اس سے مانے ہاں یار یہ ہے بالکل ہے باقی نہیں بتا بول رہے تھے جی یہ اپنے ذہن میں رکھیے ابو بکر علی اکبر اور علی ازبر بھائی یہ ایک جناب شاید حضرت احسن کے بیٹے تھے اور ایک جناب حضرت حسین کے بیٹے تھے نہیں نہیں مان لیا ایشیا نے بھائی پالٹا ایشیا نے مان باقی بات ہی نہیں کر رہے باقی شی بھائی کاظم نام کا نہیں کہتے ہے تو کہتے ہیں ہاں یار بالکل ہے اچھا مجھے ان کے اصل نام بتا دیں فاطمہ مجھے ان کے اصل نام بتا دیں دونوں ہی اچھا دونوں ہی حسین کے بیٹے تھے لیکن ان کے نام ابو بکر اور عمر تھے بھائی حسین کے تھے یا حسین کے تھے مجھے انفارمیشن نہیں ہے لیکن ایک کا نام عمر تھا دوسرے کا نام ابو بکر تھا اچھا یہ بات ہو گئی اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے میں شاید ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ باتیں سنتے جائیے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت پاکت کی بیٹی ان کو شادی کی تھی اٹ از اے شوکنگ فار یو گئی شی کہ نہیں نہیں وہ کوئی اور میں کلسم دی بھائی یہ کلسم نہیں تھی میں آپ کو شیئر کا آرگومنٹ بھی دیتا ہوں یہ جھوٹ ہے دیکھیے یہ جھوٹ ہے میں جواب دوں گا میں تموجن جب بات کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں کرتا ہے ٹھیک ہے نا تموجن جب بات کرتا ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے اور پورے پاکستان میں کرتا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ تھے یا ہوئی ساری ساری میں ابھی سر چٹا کٹا آپ کو کھول کے بتاتا ہوں ان کو میں نانی یاد دلوا دوں گا واسطہ کس کے ساتھ پڑا ہے صاق کا سبق ختم کرنے والے اچھا بھائی بڑی انٹرسٹنگ بتانے ہوں یہ کہیں گے نہیں نہیں جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے پردہ فرماتی ہیں تو ہم رضی اللہ کی ایج پانچ سال کی تھی بھائی وہ پانچ سال کی تھی اور حضرت عمر کی ایج جو ہے وہ پرتالیس بیالیس سال آز رات بتاتے ہیں تو کس طرح ثابت ہے بھائی آپ جھوٹ کی بولتے ہیں بات ان کی بڑی لاجک ہے اب پانچ سال کی بچی کے ساتھ چالیس پچاس سال کے مرد کی شادی کس طرح ہو سکتی ہے بات ان کے بڑی, لاجک بڑی ہے میری بات سمجھ رہے نا ہے جی بات ان کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے جناب اس میں آپ کو انکار ہے پانچ سال کی بچی کی شادی آپ کس طرح کرتے ہیں او بھائی پانچ سال کی بچی کی شادی آپ کس طرح کرتے ہیں تو میرا ایک سوال ہوتا ہے پھر سوال اس پہ جواب دیتا ہوں میں کہ کس طرح کرتے ہیں وہ تو میں بتاتا ہوں لیکن اس پہ ایک التزامی سوال آپ <سؤال> التزامی سوال دے رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مشہور ہے کہ ان کا جو نکاح یا منگنی تھی وہ چھ سات سال کی عمر میں ہوگئی تھی اور رخصتی جو تھی حدیث کے مطابق 9 سال کی عمر میں تاریخ کے مطابق 17 سال کی عمر میں تاریخ میں جو روایتیں آتی ہیں اس میں لمبی بحث میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن جب ہم حدیث مبارکہ کو لیتے تو نو سال ہے ویسے سترہ سال تاریخ چلے ہم نو سال لے لیتے تو بتائیے نو سال کی اور پچاس سال سے اوپر آدمی کی شادی ہو سکتی ہے تو پانچ سال اور بائیلی سال کی کیوں نہیں ہو سکتی تو شیا شیا کے پاس جواب ہی نہیں اس بات کا اچھا یہ کہیں گے نہیں بھائی وہ تو کوئی اور حکومت وہ حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی فاطمہ کی اچھا اچھا اچھا اچھا وہ ان کی بھی بات میں نہیں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں شرم کر میں جی میں آ رہا ہوں میں سارا میں نے پڑھا آنسر ان کام میں نے سارا پڑھا ہو گیا اب یہ کہیں گے جناب کلسوم کی شادی کن سے ہوئی تھی میں آپ کو نام بتا دوں آپ کو ابھی کہیں گے جناب عبد بن جافر سے ہوئی تھی ان کے جناب حضرت اگر پہلے شہید ہو گئے تھے ان میں کلسوم تو کربلا کے واقعے تک زندہ تھی تو ان دونوں کی شادی کس طرح ہو سکتی ہے میں آپ کے آرگومنٹ لا رہا ہوں یہ بھائی یہ ان میں کلسوم ابو بکر کی بیٹی ہیں یہ ہماری والی نہیں ہے تو آپ پریشان نہیں کہیں گے یار میں پریشان دیکھیے نا فاطمہ میں آپ کو ڈیفینڈ کرتے جا رہا ہوں یا فاطمہ میں آپ کو ڈفینڈ کرتے جا رہا ہوں بھائی کہ چالیس سال کا مر پانچ سال کی بیٹی سے کس سے شادی کرے گا بالکل آپ درست کے آ رہے ہیں یہی بات آپ نے کی نا تو میں نے سوال پہ آپ سے یہ بولتا سوال پوچھا کہ اور شادی کیسے ہو گئی تھی آٹے کو بھی چھوڑ دیں اب آپ کہ نہیں اصل دلیل ہے یار میں آپ کو پتا ہو کہ جناب ابو بکر کی بیٹی تھی فاطمہ اور, اور ان کی ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی یہ بھی آپ کو بتا دوں آج آپ بتا دوں کہ ابو بکر جنا تار کی بیٹی ایک فاطمہ بھی تھی ٹھیک ہے تم کو رشتہ پتا ہے آ, ان کا سیکنڈ خلیفہ سے آ, تم رشتہ بتاؤ نا بے آ, بے, آ, بے شرم کرو بتا رہا ہوں بھائی بتا رہا ہوں کس کا رشتہ بتاؤں بھائی آپ سے کس کا رشتہ بتاؤں بھائی آپ کو او بھائی کس کا رشتہ بتاؤں ایس ایس بخاری صاحب ذرا مجھے بات کرنے تھے بھائی ٹاپک ابھی شروع ہو چکا ہے وہ رشتے میں نانا تھے ویسے ان کے سگے نانا تو نہیں تھے یہ بھی آپ کو اطلاع کر دوں اگر آپ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھی اردو صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن افاطت و زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہ حضرت خطیج القبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں تو وہ ان کے سگے نانا نہیں ہے رشتے میں نانا لگتے ہیں میں پہلے اپنی بات کی نفع ہوں پہلے مجھے ایک بات ختم کرنے دیں ابھی میں آتا ہوں بھائی لاجک آپ بتائیں نا میں آپ کو بتاتا ہوں جواب آپ سینئر جواب ہی نہیں دے سکتے آپ او بھائی آپ مجھے بتائیے کہ سگے نانا اور رشتے میں نانے میں کیا فرق ہوتا ہے جب آپ کو اس چیز کا پتہ لگ نا تو پھر میرے ساتھ آ کر باپ بحث کیجئے گا ان سے کئی مسالے میرے ساتھ آپ نہ پڑھیے ان سے کئی مسالے آپ میرے ساتھ نہ پڑھیے اور نہ آپ کو بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر تو پھر آپ نے حضرت ابو کی بیٹی کو کس طرح بیا دیا ان کے ساتھ آپ نے حضرت ابو کی بیٹی کو ان کے ساتھ کس طرح بیا دیا ہے حضرت عمر کے ساتھ او بھائی آپ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی کو کس طرح ادرجمر بیاہ دیا یہ تو بتائیے مجھے یہ تو بتائیے آپ حضرت ابو بکر کی بیٹی کو کس طرح بیاہ دیتے ہیں حضرتمر کے ساتھ ادھر رشتہ داری نہیں ہے آپ کے ہاں وہ رشتے داریاں چلتی ہیں یہ رشتے داریاں نہیں چلتی میرا تھا روم کھلا رہے تھے بند کرنا ہوتا میں کرتا بند اب تو میں جد میں آ کر بند نہیں کروں گا میں چلاؤں گا روم کو میں اب آپ لوگ ہے نا چاہے میرا باہر بیٹھیں بھائی مکسی صاحب نے کہا تھا مجھ سے آپ کی حیثیت کیا ہے میں یہ بولوں دو دن ہوئے ان کو آئے ہوئے نیٹ پر ان کو معلوم نہیں ہے اس نیٹ پر ہوتا کیا ہے ان کے مزاج میں کچھ ہو جائے تو وہ ہے نا ٹیکس لکھا کو لکھا تو بول جب ٹیکس ہی لکھے اپنی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں نیٹ کا پتہ نہیں ہے کہ نیٹ پہ بات کس طرح ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کس طرح کام چلو ہے آ جائیں دے بھائی وعلیکم و اللہ ویسے ایک مشورہ ہے کہ آج روم اگر کھولیں گے نا تو آج مسئلہ ہوگا عمران بھائی آج ویسے ایک مسئلہ ہوگا کیوں کہ ماشاءاللہ سب بھائی آتے ہیں روم جب پہلے کھلتے ہیں نا جو بھی سب بھائی آتے ہیں اگر کل وہ نہیں کل اگر روم کھولیں گے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ سب بھائی اگر پہلے کھولے مثلا کو تو سب بھائی ماشاءاللہ ٹائم سے آئیں گے اور اسی روم میں رہیں گے ابھی سب ادھر بات چیت شروع ہے تو ویسے آپ بہتر جانتے ہیں آپ روم چلانے والے ماشاء اللہ تو میں اپنی رائے تھی کہ آج روم میں اتنا وہ کہتے ہیں اس وقت کھولنے میں تھوڑا سا اختلاف زیادہ ہوگا جو ہم بھائی ہیں نا سمجھنے والے ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی تو یہ بات تو غلط ہے نہ کہ پی ٹی وی میں پی ٹی وی میں اچھا اور ماشاءاللہ اللہ آج وہ کیا کہتے ہیں حسان انکل اور عمران انکل دونوں انکل اکٹھے ہیں کوئی خاص دعوت لگتی ہے جو اکٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمیں نے انوائٹ کیا دعوت میں چلو آپ کی مرضی میں مائک فری کرتا ہوں جزاک اللہ خیر باقی آپ کی مرضی روم کھولیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں <تصفح> <تصفح> بات کر رہے السلام علیکم و اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چلو آپ ابھی اس روم میں ہی چل کے بیٹھو پھر بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں ابھی عمران بھائی ذرا یہاں سے نکل رہے ہیں گھر سے میرے گھر پہ آئے ہوئے تھے ہمارے ہاں ایک محفل کا سلسلہ تھا لیکن محفل ہو نہیں سکی کسی وجہ سے ہم نے کھانا وانا کھا کر ہی فارغ ہو گئے اور ابھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ دیکھیں ابھی رات کو عمران بھائی آئیں گے تو دیکھیں روم کھولتے ہیں کیا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تو ان پھر آپ کو بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ کو میں ایک حدیض حدیث سناؤں. بڑی حدیث لکھنے والے ہیں حدیث نمبر باب تھری تھری تھرٹی تھری ریبت امام قائم علیہ السلام کے متعلق یعنی میں ان کی کتاب ان کی کتابیں خود سے کتابیں نہیں دے رہا ان کی کتاب بیان کیا مجھ سے حسین بن احمد بن حدریس نے ان سے ان کے والد نے ان سے ایوب بن نو نے ان سے محمد بن سنان نے ان سے صفوان بن مہران نے اور ان سے حضرت امام جافر صادق نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمام عائمہ کا اقرار کرے اور مہدی کا انکار کرے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کا علیہ السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد مصفا کی نبوت کا انکار کیا کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ کی اولاد میں مہدی کون ہے فرمایا ساتویں کا پانچواں فرزند جو تمہاری نظروں سے غائب ہوگا اور تمہارے لیے اس کا نام لینا جائز نہیں ہوگا تو جس امام کو آپ فالو کرتے اس کا نام لینے جائز نہیں بھائی اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا نام لینے جائز نہیں ہے تو پھر ایسا کیا کریں مائی جناب نہیں نہیں ان کو ڈاٹ متے دیں یار آپ لوگوں کو بھاگنے مت دیا کریں بھائی یہ لوگ اس قسم کی بات کرتے ہیں ہمیں ڈانٹ ملے اور ہم بھاگے ان سے سائز برداشت نہیں ہوتا ان کو بیٹھا رہنے دیا کریں یار سر ہاں فیمس ہے اور عمر بھی ہے عقل کے اندو ان کا تو نام جو محمد ابو بکر اچھا ایک اور بات سناؤں یار فاطمہ کس کس بات کا انکار کرو گی تم فاطمہ کس کس بات کا انکار کرو گے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں مجھے خوشی ہو رہی ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے اصل میں بڑی مزار بات بتانے لگوں آپ پریشان ہو جائیں گے بلکہ آپ اور پریشان ہو جائیں گے بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگوں میرا دعویٰ ہے کہ ان کے اماموں کے خون میں ابو کا شامل ہے میرا دعویٰ ہے یہ میرا دعویٰ ہے دلیل میں بھی دوں گا آپ کو کہ ان کے خون میں ان کے خون میں جناب ابو کا کا خون شامل ہے ان کے اماموں کے خون میں جناب امام جعفر صادق کے خون میں ابو بکر کا خون شامل ہے اب مجھ سے دلیل مانگیے دلیل مانگیے مجھ سے بھائی دلیل مانگی نا مجھ سے آپ ڈرتے کیوں ہیں تموجن تم جھوٹ بول رہے ہو بولو تم جھوٹے ہو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بولے مجھ سے پوچھے کہ جناب تم جھوٹے ہو تموجن میں <تصفح> دلیل دوں گا نہیں نہیں ان کو کوئی بھی ڈانٹنے دیں بھائی بالکل آپ جو کہتے ہیں کہیں جب میں ثبوت دوں گا پھر تو آپ مانیں گی نا جب میں ثبوت دوں گا پھر تو آپ مانیں گی نا میں یہ بات کر رہا ہوں میں دعویٰ جب کرتا ہوں بغیر کسی دلیل کے میں دعویٰ کرتا ہی نہیں ہوں جب میں نے یہ کہا کہ ابو امام جعفر کے خون میں ابو بکر خون شامل ہے تو میں یہ سادر کر کے رہوں گا چلے میں آتا ہوں میرا ثبوت جھوٹا ہے میں بھی آپ کو ثبوت دیتا ہوں اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہوگی پہلے میں وہ ایک بات کو ختم کر لوں کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی با حیاتیں انہوں نے اپنے جنازے بیچنا پردے میں کر دیا تھا تو وہ عورت کیا عورتوں مردوں کے بیچ میں آ سکتی تھی ایسی خاتون جو اپنے جنازے میں بھی پردے ڈالنا چاہتی تھی وہ کبھی عورتوں کے مردوں سے بیچ میں آتی تو سنیے میری بات حضرت اسما بنت تحمیز جناب ابو بکر کی بیگم جن غسل دینے والی بی بی فاطمہ کو غسل دینے والی اسما بن تحمیز ہے جو جناب احب بکر کی بیگم ہیں جو اس سے پہلے حضرت جعفر کی بیگم تھی جو اس سے پہلے حضرت جعفر کی بیگم تھی پھر ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ شادی ہوتی ہے بی بی بیبی فاطمۃ کو رضی اللہ تعالیٰ کوسل دیتی ہیں بیگم کو پتا ہے خاطن کو پتا نہیں ہوگا کہ فاطمہ شہید ہو گئی ہیں فاطمہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں فاطمہ کا جنازہ جایا جا رہا ہے یعنی بیگم کو پتا ہے ہزبینڈ کو پتا نہیں ہے سنیے جناب ابو کی جناب ابو بکر کے بیٹے ہیں محمد بن ابو محمد بن ابو بکر محمد جن کا نام ہے اسما بن جمیز کے بیٹے ہیں سنتے جائیے وعلیکم السلام سنتے جائیے بھائی اسما بن تحمیز کے بیٹے محمد بن ابی بکر خون کس کا حضرت ابوبکر کا رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت ابوبکر دنیا سے پردہ فرماتے ہیں وہ شادی کر لیتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محمد بن ابی بکر کس کے گھر پلتے بڑھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عن کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے تھے جناب قاسم جناب قاسم کی ایک بیٹی تھی ام فرما جن کا نام تھا فاطمہ اور وہ کون تھی وہ امام جافر صادق کی والدہ تھی وہ امام جعفر کی والدہ تھیں تو خون امام امامین میں ابو بکر کا خون شامل کیسے نہ ہوا محمد بن ابو بکر تو وہ تو ابو بکر کے بیٹے تھے اسما بن سے کے بیٹے تھے پرورش ان کی حضرت علی کے گھر میں ہوئی ہے ان کا بعد میں نکاح جو تھا وہ حضرت علی سے ہو گیا تھا اس سے پہلے ان کا حضرت نکاح حضرت جعفر سے ہوا تھا ان کے بیٹے قاسم ہیں جو جلیل قدر طاوی میں سے ان کی بیٹی فاطمہ جن کو ان میں فرما کہا جاتا ہے جناب جاتا صاحب کی والدہ ہیں کوئی شیعہ مجھے اس کا جواب دے سکتا ہے کوئی شیعہ اس کا انکار کر سکتا ہے کوئی پڑھا لکھا شیعہ بھائی جن صحابہ پہ آپ سب کو شتم کرتے ہیں آپ کے اماموں کے خون میں ان کو خون شامل ہے کہاں کہاں سے آپ بھاگیں گے بھائی بھائی کہاں کہاں سے آپ بھاگیں گے اصل لیک میں آ جائیں بھائی ون ٹو تھری فور فائیو سیون ایٹ کہاں کہاں سے بھاگیں گے بھائی آپ مجھے بتائیے امام جعفر کی والدہ کون تھی بتائیے مجھے امام جعفر کی والدہ کون تھی بھائی امام جعفر کی والدہ کون تھی مجھے جواب دے بھائی کوئی میں بیٹھا ہوں وہ. مجھے بتا رہے میں کون تھی وہ کس کی بیٹی تھی ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ خون یا گو بکر جو ہے وہ شامل ہے یا نہیں ہے تو ایسی بات نہ کیا کرے جہاں سے آپ کا چھٹکارا نہ ہو اچھا دوسری بات سنیے بڑی انٹرسٹنگ بات بتانے لگا <coughs> شیعہ کہتے ہیں ہمارے امام جو وہ معصوم ہیں اچھا وہ شریعت بنانے والے ہیں تفسیر نمونہ سے عبارت پڑھ دوں گا تفسیر نمونہ سے عبارت پڑھ دوں گا پوجی وہ تو شریعت بنانے والے ہیں شریعت تو حضور نے بنا دی مقم تو لکم بھی نکم بات ختم ہو گئی ہے تفصیل سے عبارت پڑھ دوں آپ کی شیعہ تفصیل ہے بھائی ہماری تو نہیں ہے اور آیت نمبر 124 کے تحت جس کے لیے دلی دلی لاتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام تو سورہ بکرا آیت نمبر ایک سو کی دلیل لاتے ہیں جناب ابو کا بق... ابراہیم نبوت نبی پہلے تھے امام بعد میں بنے تو امامت کا درجہ نبوت سے افضل ہو گیا نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی صرف پیغام دینے والے ہیں اللہ کے احکام پہنچانے والے ہیں اور اللہ سے ڈرانے والے ہیں جبکہ امام کیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو وہ شریعت کی پریکٹیکل جو ہے امپلیمنٹ کروانے والے ہیں ٹھیک ہے اور لوگوں کا ظاہر باطن نیک بنانے والے ہیں کیا ہیں لوگوں کا ظاہر باطن نیک بنانے والے تو آپ نے تو امامت کو نبوے سے عبدل کر دیا اور اہل تشریح کا اقرار کرتے ہیں میری بہن سن چکی ہے دو دن پہلے وہ فرماتے ہیں جناب اچھا مفتی صاحب آپ آئیے مائی کو میں تو شروع میرے تو نہیں حضرت میری بات سنیے حضرت میری بات بڑی چاہوں گا حضرت آپ ان کو ڈاٹ نہیں دیں گے یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں آپ ان کو ڈاٹنے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ بھاگیں کرنے دیں یہ جو کہ جناب میں نے سوال آپ سے پوچھا امام جاخر کی والتا کا نام مجھے بتائیے اچھا مفتی صاحب امام جعفر کی والدہ کا نام ان میں فروع ہے جن کا نام فاطمہ ہے وہ بیٹی ہے قاسم کی قاسم بیٹے ہیں محمد بن ابو بکر کے اور وہ کن کے بیٹے ہیں اسما بن کے حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں تو جناب امام جعفر جو فکر جعفر جو ہے تو آپ جس کو فالو کرتے ہیں ان کے خون میں ابو بکر کا خون شامل ہے اللہ سے جناب اچھا دوسری بڑی انٹرسٹنگ بات امام جو ہوتا ہے وہ شریعت کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے لوگوں کا ظاہر باطن نیک کرنے والا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے لوگوں کا ظاہر باطن نیک کرنے والا ہوتا ہے اور نبی نبی صرف جانے والے ہوتے ہیں پڑھنے والا تفصیل نمونہ سے اسی آیت کے تحت جا کر پڑھنا تفسیر نمونہ اچھا جی تو پھر یہ میرا سوال ہے کہ امام صاحب کے ادوار میں جو لوگ منافق تھے کافر تھے ان کو امام صاحب نے مسلمان کیوں نہیں بنایا جتنے میں دے رہا ہوں بھائی مائیک آپ کو پہلے میں ایک پوائنٹ تو کلیئر کر لوں میں جانے لگوں ویسے بھی آپ آپ آج ہی مائک پہ بات کیجیے گا بات اس طرح ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جناب ہم آپ سے بات کر لیں ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں بھائی کسی کو گاڑی تھوڑی دے رہے ہیں ہم نے کسی پہلانا تھوڑی بھیجی ہے ہم نے لوگوں میں سے تھوڑی ہم تو اہل سے بھی محبت کرتے ہیں سے بھی محبت کا ہے یہی تو کا ہے اور برادران ہے. میں برادران کہہ میں ابرادران کہہ رہا ہوں اور جب کہ فاطمہ مجھ پہ لانت بھیج رہی ہے تربیت دیکھیں آپ تربیت آپ ہم اپنی دیکھیں اور آپ میری دیکھیں بھائی تربیت آپ اپنی دیکھیں آپ مجھ پہ لانت بھیجتے بھیجے جائیے مجھے فرق پڑ نہیں جانا تھوڑا ان سے ہم تو محبت کرنے والے صحابہ سے اور اہل بہت سے سچے محبت کرنے والے ہیں ہم نے امام علی مقام سے یہ سبق سیکھا ہے کہ کو تم پہ ظلم ہو تو تم صبر کرو کسی شیعہ روم میں آپ جائیے کسی شیعہ بڑے دو چار بڑے اچھے بندے ملے ہیں میں ایک بات بتا دوں پہ آتے ہیں بڑے اچھے بندے آتے ہیں مجھے ان کے ساتھ بات کرنے کا مزہ آتا ہے آج تک میں نے ان کے منہ سے کسی کے بارے میں لعنت نہیں سنی دل میں ان کے کیا ہے یعنی اللہ بہتر جانتا ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اس انداز میں مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور ایسے بھی ہیں جو صاحبہ کے سامان غلط غلط نک بنا کے آ جاتے ہیں یا فاطمہ میں ان... Uh, ویبسائٹوں میں بلیو نہیں کرتا ویبسائٹ میں پیش کر دوں گا میں بھی سے کچھ سنی سوال کرتا ہے آپ سے آپ اس کے جواب ہمیں دیجیے پھر آپ نیکسٹ ڈے آئیے اور آپ ہمیں بتائیے کہ جناب یہ مسئلہ آپ یہاں پر غلط ہے ہمیں جس چیز کا پتہ نہیں پوچھیں گے ٹھیک ठीक है اچھا میری بات سنیے میں بات ختم کرنے ہوں بات مختصر کرنے لگا ہوں بات میں نے مختصر کر دی ہے بہت زیادہ مختصر کر دی ہے امام صاحب اپنے وقت کے لوگوں کو نیک بنانا ان کی ظاہر باطن کی تربیت کرنا یہ امام کی ڈیوٹی ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ امام کے دور میں تو بڑے لوگ منافق بھی تھے بڑے لوگ کافر بھی تھے بڑے لوگ چھوٹے درجے کے جو ہیں تو وہ مسلمان تھے کچھ لوگ بڑے درجے کے تھے یار کافر کافر میں کریں بھائی اجی میں بھائی سننے لگا السلام علیکم السلام علیکم سبھی دوستوں کو بھائی, میں آپ کو پہلے بھی سن چکا ہوں. اور کیونکہ میں بھی شیعہ ہوں لیکن میں آپ کو بھائی کہہ رہا ہوں میں آپ کو سن چکا ہوں لیکن مجھے آپ کا یہ روپ اور یہ رنگ دیکھ کے بڑی حیرانگی ہوئی کہ, کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے کل آپ ہمارے روم میں تھے تو آپ کا اندازے بیاں کچھ اور تھا بڑے علمی انداز سے گفتگو کر رہے تھے آپ بھائی اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں آپ علمی انداز سے بات میں سے کرتا ہوں علمی انداز سے بات میں علما سے ایک منٹ ایک ہوں لیکن اگر کوئی یہ نیٹ بنا کے آجائے کہ ماویہ خود تو آپ مجھ سے پھر یہ پوچھیں گے کہ میں اس قسم کے بات کروں کو یہ اگر کر کہ ہے کہ ماویہ خود تو آپ مجھ سے یہ آپ مجھ سے ایکسپٹ کرتے کہ میں اس انداز میں بات کروں میں آپ مجھ سے اس انداز میں بات کرتے ہیں خوب یہ کہیں کہ بی یو ایل ہے بر عمر لالت بے شمار آپ مجھ سے انداز میں بات کریں گے کہ یا یہ کو بلب کا سائن سے بھی دیکھیں گے کہ میرے سبر کی حد کتنی ہے میں انما سے ایسی بات کرتا ہوں جس طرح آپ نے مجھے سنا ہے میرا انداز ہی ہوئی ہے کیا یہ چودہ پہلے پہلے ایک لڑکا آتا ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے اور وہ پورے پالدار کے سر مجھ سے بات کرنا پسند کرتا ہے یہ آپ کو پتا اس چیز کا نام سے ایک نیٹ آتا ہے پاکستان سے آتے ہیں وہ شاید وہ مجھ سے بات کرنا پسند کرتا ہے میں نے اب تک کسی کو گالی دی میں پچھلے ایک گھنٹے سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں میں نے کسی کو گالی دی آپ نے میرے منہ سے گالی سنی ایک مائک چھوڑنے لگوں نا میں کچھ پلیئر تو کر دوں نا آپ نے بڑا اجیب سی بات کری میں کل آیا تھا سولت کو میں جانتا ہوں بھائی ان کا میں نام سنا ہوا ہے اور میں آؤں گا پھر آپ کے روم میں میں نے میں نے آپ کے روم میں آنا ہے میں نے سے کافی باتیں کرنی ہے کیوں کہ میں نے تشریح میں صرف اہل علم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل علم ہے کیونکہ چھوٹا آدمی ہوتا ہے میں مائک دینے لگا وہ گالیاں دیتے ہیں مجھے پی ایم میں لوگ گالیاں دیتے ہیں بھائی یہاں پر آپ کی فاطمہ سے مجھے لانا بھیجیے لیکن میں نے تو کسی پہ لانت نہیں بھیجی ہاں میرا انداز باتیں کرنے کا ایسے ہی ہے میں آپ کو بتا دوں میں انداز باتیں کرنے کیسے جیسے میں جھگڑا کر رہا ہوں لیکن میں جھگڑا نہیں کر رہا تھا یہ میرے بھائیوں سے آپ ادھر پوچھتے یہ میرا انداز سے باتیں کرنے کا اس طرح اب اس لیے کی کیا کہ بدل تو نہیں سکتا لیکن میں کسی کو گل ہی نہیں دیتا بھائی یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا دلیل سے بات کرتا ہوں اور دلیل دوں گا آپ کو ہاں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی جی کو لیکن آپ نے باہر نا کہ میرے بدلتا ہے رنگ سما کیسے کیسے میرا آپ کو نیا روم نظر آجے. بھائی میں ایسے ہی ہوں میں یہاں پر ابھی مفتی صاحب روم میں ہے میں نے مفتی صاحب کے ساتھ بھی ایک مسئلہ کا سلاد کیا تو مجھے اپنے بھائی کہنے لگے کہ آپ تمیر سے بات کریں مطلب وہ میرا انداز میں مفتی صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں تو اب میں کیا کروں میرا اسٹائل ہے جی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یار آپ اپنی مطلب کلیرفیکیشن ایسے دے رہے ہیں اور اتنی ڈیٹیل میں جا رہے اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی اور ٹھیک ہے آپ نے بات کر دی بات ختم ہو جاتی ہے بات محترم یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ سے اس ٹائم بیٹھے مطلب بات کر رہے ہیں علمی علمی گفتگو نہیں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور جتنے اہل تحریر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ علمی گفتگو اور ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنا اور ہوتا ہے ٹھیک ہے علمی گفتگو جب ہوگی آپ ایک دوسرے کے پوائنٹس پر ایک ایک ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اچھا جس کو کہتے ہیں مطلب مناظرہ یا جس کو کہتے ہیں ڈبیٹ ٹھیک ہے ایک دوسرے کو بات کرنا ایک دوسرے پہ لانتے اور کافر وہ کرتے رہنا آپ آپ صحابہ کو مطلب وہ مانتے ہیں آپ اور جو اہل تشہیر وہ نہیں مانتے تو ایک دوسرے کے سامنے اگر ہم ایسے ٹاپکس کو مطلب برولا کہیں گے تو ایک دوسرے پہ یہی کچھ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات میں تموجن بھائی آپ کو یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو دلائل اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا ابھی جو ابھی آپ دو چار باتیں میں نے آپ کی سنی ہے تو اس پر میں آپ کو انہیں پندرہ بیس پچیس یوزر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اکتیس یوزر ان سب کو انوائٹ کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ آپ آئیں میرے روم میں اور جتنی دیر مرضی مائک وے بولیں کہ جیسے جہاں تو آپ مائک نہیں نہ دے رہے آپ آئیں ہمارے روم میں مائک وے بولیں اور دلائل کے ساتھ بات کریں بلکہ ایسا کریں ڈیبیٹ نہیں کریں آپ مناظرہ رکھیں آپ مناظرہ رکھیں اور مناظرے میں بات کریں گے کہ جس میں یہ ہوگا کہ جیسے مناظرہ ہوتا ہے مباہلا ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا جس مرضی ٹاپک پہ آپ رکھے اچھا میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو روم بھی پتا کل آپ آئے بھی تھے ٹھیک ہے تو میں اگین کہتا ہوں یہ کیا کہ میں یہ روم السلام علیکم میری مناظرے کی عادت نہیں ہے ذہن رکھ لیں چلی گئے مناظروں کی ہماری حالت نہیں ہے بھائی مناظرے کرنے والے مناظر ہیں وہ ان کو جا کر بات کر لیں مناظرے کر لیں گے ٹھیک ہے جن کا جو کیٹیگری کہ ہم ڈائلگ کرتے ہیں ہم ڈائلاگ کرتے ہیں میں پالٹا کے بھی بیٹھ کر ڈائلگ ہی کرتا ہوں نہیں اسے میں نے بھاگ کے نا مناظرے کر رہے ہیں جن کیا مناظرے کر لوں بھائی مناظرہ کس سے کروں میں آپ مجھے بتائیے نا میں کیا مناظرہ کروں آپ میرے سامنے تاریخیں کامل لائیں گے کچھ سے میں مناظرہ کروں تاریخیں سبری لائیں گے میں اس سے مناظرہ کروں آپ کے ساتھ میری کتابیں آپ کے لیے ہو جاتی ہیں کی کتابیں میرے لیے ہو جاتی میں آپ سے کیا مناظرہ کروں بھائی میں نے ان کو بات کرنا ہے نا ڈائلگ ہمارا چل رہا ہے میں آؤں گا ان کے روم میں نے تو ابھی سولہ سال کے روم میں جانا ہے سولہ سال سے میری باتیں ہونی ہے میں جاؤں گا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے جاؤں گا میں تو کل بھی کیا تھا بلکہ میں تو پاٹد میں بھی آتے ہیں تشریح آزاد میں کافر کاثر کہنے والوں کو میں کہہ دوں کہ روم میں کوئی بھی ایسا ویسا ٹیکسے دکھے گا اور میں ڈائلگ میں نے کسی سی کو ادھر کہا ہے کہ آپ کو چیلنج کرتا ہوں بلکہ میں بھی ادھر بیٹھ کر اپنے بھائی سے باتیں کر رہا ہوں یہ روم کی بریلوں کا روم ہے اور اگر میں بیٹھ کر بریلوں سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو کیا مسئلہ ہے پھر یہ کوئی نیوٹرل روم تھوڑی ہے عجیب سی منتقل یار اپنے روم میں بیٹھ کر آنے میں مسئلہ ہوتا ہے میں نے یہ کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آپ کو یہ اعتراض کریں گے اہل تشریح الی تشریح کی آپ یہ اعتراض کریں گے بھائی آپ نے اس کو یہ جواب دینا ہے اب یہ بھی کفر ہے مطلب یہ میں کوئی تبرہ کروں تشریح پہ میں نے کسی کو ماں بہن کی گاڑی ادھر دی ہے اجی اسی منتقل ہے آپ آپ التش اپنے روم میں بیٹھے ہوتے ہیں نا ہاں جی سنیوں کی اس کتاب میں لکھا ہے وہ آپ یہ اعتراض کریں گے تو آپ نے یہ جواب دینا ہے تو پھر میں بیٹھ کر بھائیوں یہ بات کرتا ہوں تو مطلب میں نے کوپن کر رہی ہے بھائی یہ تو روم نہیں ہمارا کوئی نیوٹر روم بھی نہیں ہے کوئی نیوٹرل روم بھی نہیں ہے یار میں آپ کو میں مجھے میں کو دن لگونے کے نام عجیب سی بات کرتے آپ کے مناظرے کرے بھائی ایک ہوتا ہے مناظرہ اس کے لیے اس کی شرائط ہوتی ہے وہ دو ہم لوگوں میں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موبائل جس میں جان جو ہے تو آپ سے گزرنا ہوتا ہے کسی ہم یہ کر دیں گے کس کی جان گئی وہ سچا ہوگا ایک ہوتا ہے ڈائلوگ ڈایلاگ دو بندوں میں ہوتا ہے میں پارٹداک کرتا رہتا ہوں پارٹ ڈاک میرے دو چار شیئر دوست بنے میں ان سے بات کرنا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ میرے سے بات کرتے ہیں میں ان سے بات کرتا, کرتا ہوں سب لوگ بیٹھے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں ورنہ ساری صاحب یہاں مجھے ان سے پوچھتے کہ جب ہے کا نک ہے مجھ سے بات کرتا ہے اور مجھ سے پی ایم میرا بڑا اچھا دوست ہے وہ مجھے دلائل دیتا ہے مجھے جواب نہیں ہوتا میں پھر اس کو معلومات کرتا ہوں کبھی پاکستان کبھی انڈیا کرتا, ہوں, اس کو معلومات کرتا ہوں جب اس کو جواب نہیں معلوم ہو تو جا کرتا, اس سے پوچھتا ہے. یہ ہوتا ہے میرے پیارے بھائی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اختلاف تو سنیوں کو ہے ڈائلگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم اختلاف کا اکٹھا ہوا جائے کم سے کم اختلاف پہ اکٹھے ہونا یہ ہوتا ہے ڈائلاگ اختلاف ختم نہیں ہو سکتے اور نہ کبھی چودہ سالوں میں ہوئے نہ کبھی ہوں گے آپ آ میں محکمہ آپ کو چھوڑ رہا ہوں آپ ادھر گائے مناظرہ کرنے پاکستان میں مفتی ہے قریشی صاحب جا کر مناظرہ کرنے ٹھیک ہے عرفان شاہ مشید نے یو پی کے مناظر جا کر اس سے مناظرہ کر لیں آپ انہوں نے کہا مجھے ایک حدیث کو تو بھی سنا دیں میں آپ کی بات ہی مان گا کر بھائی مناظرہ تو ٹی وی پہ بیٹھا کہ آؤ میرے سے مناظرہ کر لو آپ ادھر پانچ ڈاکے مناظر آپ جائیں ان سے مناظرہ کر لیں کہتے نمبر دلوا دیتا ہوں وہ تو بیٹھا ہوگا مناظروں کے لیے یہ سارے سوالات سے ٹیلی ویژن پہ ہوتے رہتے ہیں یو پہ پہ فائشہ مشید دیکھیے سب کچھ آپ کو مل جائے گا بھائی مناظرہ کر اسے جا کر ٹی وی پہ مناظرہ کریں کہ ختم ہو جائے یار آپ کو شیئر کے بارے میں کچھ نہیں پتا تو آپ ہمیں بتائیے نا بھائی میں تو اہل تشریف رازاں سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے آپ تو ہمیں بتائیے آپ ہمیں گائیڈ کیجیے مائک پہ آئیے آپ ہمیں گائیڈ کیجیے آپ کو اگر کوئی بندہ یہاں پر ڈاڑ دے میں ذمہ دار ہوں اس کا آپ کو کوئی شخص بھی ڈاڑ دے میں اس سے ذمہ دار ہوں آپ میں ہم سب مائک نیچے کرنے لگے ہیں اور آپ آجیے مائک ہمیں گائیڈ کیجیے یہ کیا بات ہوئی جی آپ آئیے مناظرہ کر لیں بھائی مناظرہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں ان سے مناظرہ کر لیں آپ بیٹھے فارغ بیٹھے ہیں وہ ان کا کام یہی ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر جمے کو رات دو گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے باہر سے سارے سوالوں سے پوچھے السلام علیکم یار ایک تو مجھے مائک ہی میں نہیں چھوڑ رہا مجھے بڑی گندی عادت ہے یار ڈسکشن ہونا چاہیے ہاں فاطمہ یہ راستے پہ آئے نا یہ کام میں ایک اور لوں گا کا مقصد ہوتا ہے جو مارکیٹ دیکھیے ایک دوسرے ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں مارکیٹ میں بڑی گندی گندی باتیں بھی ہیں فار ایگزامپل شیعہ کھانے میں چھوتے ہیں ٹھیک ہے شیعہ بچے کو قتل کرتے ہیں اس کو خون چاول میں ساتھ ہیں اب یہ باتیں غلط ہے میں اس باتوں کو نہیں مانتا لیکن جو عقائد میں ڈفرینس ان باتوں کو ختم کرنا جو مارکیٹ میں ایک کے خلاف باتیں مشہور ہیں وہ ختم کریں جو صحیح خلافات ہیں وہ سامنے رہیں اور اس میں سی بھی ہم کم سے کم بے اختلاف میں راضی ہو جائیں یہ ہوتا ہے اس کا اصل روپ آج یار ہے تو میرا انداز اس طرح لوگ جگڑے کر رہا ہے آج السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی آ, اگر آواز آ رہی ہے ضرور بتائیے گا جزاک اللہ سمجھا کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ شاید مجھے نہیں پہچانے لیکن پیل ٹاک پہ آپ سے بات ہوئی تھی میری ابو کاظم کلینک سے آتا ہوں میں تو ماشاء گفتگو جاری ہے اور بازار گرم ہے کیا نا سر یہ چاہوں گا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے میں گوائیں نواز اشاف کو بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کو یہاں بھی پایا اچھا لگا ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جتنے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت میں مسائل اٹھے جس نے لوگوں میں اختلافات کو جنم دیا ایک دوسرے کے لیے مختلف آراء بنی وہ آراء اتنی جدا ہوتی چلی گئیں کہ فرقوں میں بدلی اور آج ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کا شیرازہ بکھرا پڑا ہے تو یہ جو کچھ ہوا ہے بہرحال تاریخ اسلام میں سب محفوظ ہیں میں ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں پیل ٹاپ پہ مطلب آپ سے بات ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نہ کہا جائے کہ جناب اس لیول پر جو کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہاں مابین اہل شیعہ اور اہل سنت مناظرہ ہوگا یہ کہنا بڑے ابس بات ہے آفیشیل مناظر ہر ایک کے ہوتے ہیں اگر اہل تسلن میں دیکھا جائے تو وہاں بھی موجود ہیں اہل وہاب میں دیکھا جائے وہاں بھی موجود ہیں اہل تشیوں میں دیکھا جائے وہاں بھی موجود ہیں یہ کام جس کا کیا کہتے ہیں کہ نا مسل مشہور ہے کہ جس کا کام اسی کو تھا جھیل تو یہ جو ہے یہ کام ان لوگوں کا ہے جو باقاعدہ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا کام یہی ہے ان کو پتا ہے مناظرہ کیسے ہوتا ہے علمکلام پہ بر حاصل ہوتا ہے ریفرنس کے وہ ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ ذمہ دار علما ہیں یعنی اگر وہ ہارتے ہیں تو پھر وہ قوم کی ہار کہلاتی ہے اگر وہ جیتتے ہیں تو وہ قوم کی جیت کہلاتی ہے نہ کہ اس طرح ہو کہ جیسے کل بھی یہاں ایک مجھے پتا میں نہیں تھا لیکن بارہ مجھے پتا لگا کہ کل یہاں ایک بڑا جناب تماشا ہوا کہ جناب وہ ایک طرف سے سولد صاحب تھے اور ایک طرف سے وہ کوئی طالب الرحمان صاحب تو خیر افیشل مناظر ہیں وہ تھے تو یہ بڑا عجیب سا جوڑ ہے کہاں سہولت جس کو عربی کی عبادت کی کیا کہتے ہیں ترجمانی کرنا آتا کہاں کیا کہتے ہیں آپ اٹھا کے لے آئے ایک طالب الرحمٰن صاحب کو جو کہ ایک افیشل مناظر ہیں اہل ہیں کے تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ بالکل جوڑ نہیں بنتا اب اس پر یہ نعرے مارنا کہ وہ خوشیوں کو آج ہم نے ایسا موت دے دی ہے کہ وہ اب دوبارہ کبھی اٹھیں گے نہیں دوسری طرح سے وہ اپنے روم میں جا کے کہہ رہے ہیں آج مجھے اتنے ڈاٹ پڑے آج ان لوگوں کو میں نے مجبور کر دیا یہ میری بات نہیں سنتے تھے تو یہ بار عجیب لگتا ہے جاری رکھیں آپ لوگ اگر آپ کا دل اس سے خوش ہو جاتا ہے منورنجن کے لیے تو وہ آپ ضرور جاری رکھیں خوش بھی رہیں لیکن بات سچی اور سیدھی یہ ہے کہ جو لوگ افیشلی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں چودہ سو سال سے ایسا نہیں کہ مناظرات ہوئے نہیں ہیں آپ مجالس المومنین یا دوسری کتابیں اٹھا کر دیکھیں مناظرے کافی ہوئے ہیں تاریخ اسلام محفوظ بھی ہیں کتابیں بھی لکھی گئیں اہل تسند کی طرف سے تشہیروں کے خلاف لکھی گئیں تشہیر نے ان کے جوابات دیئے ان کے جواب الجواب آئے ان کے جواب الجواب الجواب آئے یہ سلسلہ چودہ سال سے علماء کے درمیان جاری ہے آج تک جاری ہے ایسا نہیں کہ جاری ہے ابھی حال ہی میں اتفاق سے ایک کتاب لکھی گئی ہے یہ جو ابھی عرفان شاہ مشدی کی یہ بات کر رہے ہیں ان کا بھی جواب دیا گیا تو یہ, یہ سلسلہ چلتا ہے علماء میں لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ادھر ادھر سے لوگ اٹھ کے ابھی یہ جیسے ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹو ملین بھائی آ گئے تھے کچھ اور آ کر کہہ رہے تھے کہ ہم ان آپ سے مناظر کریں گے تو میں حیران ہو رہا تھا ان کی بات سن کے مناظرہ کریں گے مطلب ہو آر یو کیا مناظرہ کریں گے کیا آپ مہاراج اس سے یہ سمجھ لا سکتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ کے تموجن صاحب سے مناظرہ کریں گے اور اگر آپ ہار گئے تو شیعہ ہار گئے اور اگر آپ جیت گئے تو شیعہ جیت گئے آپ کس ریسپانسبلٹی کو مناظرہ کر رہے ہیں یہ بات تموجن نے بڑی اچھی کی اٹ شوڈ بی اے ڈائلوگ گفتگو ہونی چاہیے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے فام و تفیم کے لیے مثال کے طور پر میں یہاں آتا ہوں اگر آپ مجھ سے کوئی حقیقت میں بات پوچھتے ہیں کہ بھائی علیہ تشیہ کے متعلق یہ مشہور ہے آپ کا یہ عقیدہ ہے جیسے ابھی تموجن ذکر کر رہے تھے کہ عہدہ امامت عہدہ نبوت پہ بات کر رہے تھے اور میں ان کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ عہدے میں نبوت بلند ہے اصول دین میں دوسرے نہیں تیسرے نمبر پہ وہی آتی ہے عہدے میں توحید عدل عدل صفات الہی میں سے اور اس کے بعد نبوت پھر امامت پھر قیامت عہدے میں تو بات یہ جو کر دی جاتی ہے ایک مطالعہ یاد ہوگا ان کو پیر ٹاپ کو یہاں اس نے بھی ایک مرتبہ یہ بات کی تھی تو میں نے وہاں بھی یہ کہا تھا کہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ امامت عہدے میں بلند ہے اور جو دلیل آپ لا رہے ہیں پرانے مجید سے وہ شاید کی دلیل مختلف مفسرین نے مختلف کی ہے آپ خود دیکھیں پڑھیں اٹھا کے تفاس یہ ضروری نہیں ہے اس کو اسی معنی میں لیا جائے یہ ذاکرین کا بس جیسے کہتے ہیں کہ اسلام علیکم ہے ان کی تو انہوں نے اس کا اٹھا کر کر دیا تو بار ال کہنے سے مراد یہ ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے آئی اپریشیٹ دیٹ میں بھی اس کو ہمیشہ سے پسند کرتا رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے گفتگو لیکن یہ مناظراتی رنگ ایک دوسرے کو جناب چیلنجز کرنا اور پورے پورے قوم کو ذمہ دار بن جانا یہ نہ صرف اپنے ساتھ قوم کے ساتھ بھی جزاک اللہ یہ نہ کریں آئیے آپ نے محترم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سے ایک ملاقات ہے بڑی اچھی سی اور اچھی یادیں ہیں آپ دے, اچھے انسان ہیں آپ دیکھیے ہم ادھر بیٹھے ہوئے اپنے روم میں کسی کو لان تان کرنا ہمارا کام نہیں ہے ایٹ لیسٹ یہ مطلب ایک تو نیوٹرل روم ہوتا ہے پالٹکس کا روم ہوتا ہے وہاں پر سب کا حق ہوتا ہے کہ بھائی کسی تو, تو بات اس میں کا سینس لیکن یہ ایک روم ہوتے سے روم ہے وہ اپنے عقیدے کی بات کریں گے اگر ہوں, ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں تو کی بات کرنی ہے. تو اگر کوئی یاد کہ, کہ موجود تمہارا اصل رنگ بھی ہے تو وہاں پر بڑی عجیب سی حیرت ہوتی लोग لوگ ادھر پاٹاک میں لوگوں نے لفظ مناظرہ کا لوگوں کو مطلب نہیں آتا اور مناظر کرنے چلے تو بس اتنی بات کرنی تھی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مفتی امین صاحب آپ روم میں ایکٹیو ہے مفتی صاحب آپ سے بات کرنی ہے میں نے جی تو مفتی صاحب میں ابھی کچھ دن پہلے دو مائک فری کریں اچھا جی مفتی صاحب آپ آ جائیں مائک پر پہلے آپ آ جائیں آپ بات کر لیں ہم بعد میں آ جاتے ہیں آپ سے آ جائیے مائک پر السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبراتہ کافی دیر سے میں آپ کی بات سن رہا ہوں دیر سے میں بس میں کیا بولوں صحیح اب آپ سب لگے ہوئے ہیں میں کیا بولوں آپ کے درمیان دیکھیے بھائی اگر کسی نے بات کرنی ہے تو طریقے سے بات کریں ٹھیک ہے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ بڑے فضول ٹیکس لکھ رہے ہیں آپ یہاں اور جو فاطمہ نام کی آئی ڈی ادھر موجود ہے فاطمہ نیم کی آئی ڈی ہے, ہے وہ فاطمہ نام جس کا تھا یا فاطمہ بہت انہوں نے برے ٹیکس یہاں لکھے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا ہے ان کے اوپر ٹیکس دیکھ کرنا چاہیے صحیح بات ہے اگر کسی نے بات ہمارے بڑے جذباتی بندے ہیں جذبات میں آ کر کافی وہ آگے بول چکے ہیں کافی بولا ہے انہوں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ٹیمو جان بھائی کہ وہ ان کے شیعوں کے خلاف بول بھی رہے ہیں اور بھائی بھی کہہ رہے ہیں ان کو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اس چیز کا شیو کے خلاف باتیں بھی کر رہے وہ سارا بتا رہے ہیں ان کے بتا رہے ہیں ساتھ بھائی جان کہہ رہے ہیں یہ بھائی جان کہنا کیسا ہے مجھے بہت دکھ ہوا اس کے اوپر میں جی جی دوسری بات یہ کہ مسئلہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ ڈاڑے ڈاڑے ڈاڑ لائیں گے کسی کو شیو کو اگر شیو کے عقائد دیکھیں شیو کے جو عقائد میرے سامنے موجود ہیں جو شیو نے آپ کے جو علماء نے لکھے ہیں عقائد اب ان تمام قائد فیز مانا شیعہ کافر ہے ٹھیک ہے میں ثابت کر سکتا ہوں جو اہل تشریح لوگوں نے جو اپنے عقائد گھرے لکھے صحابہ پر جو تان لان انہوں نے کیا وہ سب جو اگر ان کو دیکھا تو فیس مانا جو شیعہ اگر ان بڑوں کو مانتے ہیں تمام شیعہ کافر کافر کافر ہے ٹھیک ہے میں ثابت کر سکتا ہوں یہ نہیں کہ مجھے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ کا شکر ہے میں نے بغور مطالعہ کیا الہ تشریح کا میں نے سارا میں نے بس کتابیں مجود نہ سب کچھ موجود ہے ٹھیک ہے ہاں اچھا اسلام صحابہ کی اخسیت کیا ہے یہ آگے بتاؤں فاطمہ بھائی کیا ہے یا فاطمہ بھائی ہیں یا سسٹر ہیں نہ بھائی کہہ سکتے ہیں آپ کو نہ سسٹر کہہ سکتے ہیں آپ تو الگ مخلوق ہو آپ نا آئی ڈی یا فاطمہ رکھو آپ نے اور کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کی حیثیت کیا ہے اب میں کیا بولوں آپ کو السحابی کا نجوم سرکار نے سنایا کہ صحابہ ستاروں کی ماند ہے اب جو ستاروں کا مقام آسمان میں کیا ہے وہ بتا دیں مجھے آپ آپ کیا ریے نا صحابہ کا مقام کیا ہے ٹھیک ہے صحابہ کا مقام کیا ہے آسمان پر ستاروں کی اہمیت اور ستاروں کا جو مقام ہے نا وہ آپ مجھے بتا دیں آپ کو آٹومیٹک طور پر, پر صحابہ کی شان سمجھ آ جائے گی صحیح ہے معذہ جو آپ کے جو سیوں کے جو بڑے لوگوں نے کفر بکے اور جو بکواس کیے صحابہ کی شان پر جو انہوں نے گالیاں بکی یہ سب مجھے پتا ہے. سب میں جانتا ہوں ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ معاف کروں اللہ تعالیٰ کہ آپ سے بچائے اللہ تعالیٰ صحیح بات ہے میں بس کیا بتاؤں آپ کو صحیح بات ہے ٹھیک ہے نہیں ہے مانتے نہیں ہے رات پوری لگ رہے ہیں ماننا نہیں ہے ان کی میں نے ٹیکس میں نے پڑھے بڑے لکھے پتا نہیں کن جھگڑوں میں پڑ گئے صحیح بات یار خان صاحب بس کیا غرض بات کر رہا ہوں آپ بتائیں شاہ نجف شاہ نجف کیا ہے شاہ نجف کا مطلب کیا ہے شاہ نجف اس کا مفہوم بتا دیا مجھے آپ نے آئی ڈی بنائی شاہ نجف اچھا ساکیب یہ سکھایا ہے تو کافر کو کافر کہتے ہیں مستی صاحب ہمارے مذہب نے یہ سکھایا کہ برا برا میں ان ایک شیعہ نہیں ہے شیو کے اندر ستر فرقے ہیں ٹھیک ہے شیو کے اندر کتنے فرقے ہیں ستر فرقے ہیں اور میں آپ کو الحمدللہ للہ میری مشجد کا کر رہا میں مجھ پر اور اعلیٰ حضرت کا مجھ پر فیصلوں کہ میں آپ کو ایک ایک فرکا ٹھیک ہے ایک ایک فرکا شیئوں کا اور میں جیسے کیا کرتا ہے وہ سارا ابھی بھی آپ کو میں سب گنوا سکتا ہوں ٹھیک ہے اللہ کا مجھ پر بہت الحمد للہ ہاں یار آپ بہت بےوقوف ہو اگر بات کرنی ہے بات مجھ سے نا تو آؤ ٹاپ کوئی بات کرو مجھ سے میں جواب دوں گا سارے آپ کو میں جنگل سفید پتہ آپ کو ہاں لے آؤ عالم کو میں کہہ رہا ہوں نا بڑکی آپ لوگ مارتے ہو سی کے نا آپ لوگ کہتے ہیں آپ کے بڑے مولوی کہتے ہیں کے آکر کہتے ہیں چالیس پارس کے گراؤنڈ پاگ گئے اور دس بکری کھا گی ناز ملنا میں اس کے بعد تمہارے بڑے پیو جو کہتے ہیں کہ اب نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں یہ نماز جو گھی پڑھتے ہوئے سابت اور کس فکر میں لکھا ہوا ہے کہ نماز گھی پڑھنا مغربہ اور یہ زورین جو پڑھتے ہو تم کہاں بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے یہ ہاں جی مانتے مجھے پتا سارا جی یہ صحیح بات ہے یہ نہیں کہنا چاہیے ہجرا بھی یار یہ الگ مخرو کا کوئی صحیح بات ہے اچھا اب یہ یا فاطمہ کہتے ہیں پاک میں نے بیان کی نا صحابی کا نجوم اب یا فاطمہ نے میسج ہے اور فاطمہ ثابت کرو کہاں جیس جی ہے میں آپ کو ثابت کروں گا حوالے کے ساتھ یہ ایسی بکواس کرتے رہتے ہو آگے آپ پتہ ہوتی کچھ نہیں آپ کو آب نے ایم کیا بلانے ہوس کو بلانے ہوس پی ایم کیا ہے فدم نے بتائے کرے آپ اچھا روم میں لکھا ہے روم میں اس نے ہاں وہ کہہ رہے روم میں لکھا ہے روم میں تم نے یہ ڈیس جی ہے چلو پی ایم نے ہے روم کے کیا بتا رہے ہیں ٹھیک ہے میں تو یار بھائی نے سوال کرنا ہے یار سوال لینے ویسے لوگ کہاں آ ہیں یار سارا کام خراب کر دی سارا ماحول گندہ کر دیا صحیح بات ہے اللہ کا بندہ ٹھیک ہے آپ ماشاء اللہ ہمیں ٹھیک کرتے ہیں پر ان لوگوں سے بات کرنا فضول ہے ان لوگوں نے ماننا نہیں بات کیا, کیا بات کرنا صحیح بات ہے اپنا اچھا ہم کام کر رہے تھے صحیح بات ہے خواہ مخوار گنا کر دیا بگائے خود بھاگ جائیں گے یہ جی چھوڑے اپنا ہم کام کرتے ہیں خود بھاگ جائیں گے دیکھنا یہ بھاگیں گے دیکھنا اپنی کرتے ہیں مسئلہ کرتے ہیں خود باق... اپنا بگایاں خود بھاگ جائیں گے جی. یاد ہے سوال کرنا مجھے ہے مجھے کہہ رہے ہیں ز یہ بھائی سوال کرنا سوال کرنا ہے سے میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاؤٹ آتی ہے سارے یہ کون سوری کرے تم کافی رو کافے رو کافے رو کافے رو کافر ہو کافر ہو ٹھیک ہے نا تمام ہیں ہے میں سابت کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا تمام کافیر ہے اور جو شیئر کو اپنا بھائی سمجھے شیئر کے پاس بیٹھے اس کا ایمان خطرے میں ہے فاطمہ فاطمہ کی پیدوار ہے بکواس کر رہی ہے مسئلہ نہیں یار خود بھاگیں گے صحیح بات ہے موتے کے بارے میں پوچھیں اسے موتے کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہیں صحیح بات اللہ معاف کرے ٹھیک ہے یہ سوال کیجیے گا ابھی آپ موتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کیا میری نے میں اس کا بھی نہیں ہوں گے میں وہ گندے اور لفاظ لے کے آؤں میں صحیح بات ہے ڈرا کہ میری زبان نہ پاکستان پڑے گا روم کو یار صحیح بات ہے شیعہ آ گیا روم کے اندر اس روم کو دھونا پڑے گا صحیح بات ہے اللہ معاف کرے صحیح ہوتے آپ سوال کریں بھائی آپ کا چلا ویسے سارا ہم نے ٹائم ضائع کیا خام خان لوگوں کا نا اگر بات کرنی ہے شیئہ مفتی کو اپنے عالم کو لے آؤ شیئہ کو ایک ٹاپک چوز کر لو ٹھیک ہے عالم ہو وہ آپ کا ٹھیک ہے نا تو میں اس کو خود بات کروں گا ایک ٹاپک میں دیکھتے ہیں کون حق میں کون سچ ہے ہے ٹھیک نا صحیح بات ہے نمن بھائی روم دھونا پڑے گا درد سے صحیح بات ہے آپ وا بھی مائک نہیں دیں گے ہم ٹھیک ہے اللہ کا بندہ ان انشاءاللہ نہیں آئے گا مائک کے اندر آپ بھی وابی اور یہ بھی شی ہیں آپ دونوں بہن بھائی ہیں بہن آپ کی وا بھائی ہیں دونوں بہن بھائی ہو دونوں کا دین امار نہیں ہے صحیح ہے نا آپ آ جا مائک بار بسلام سوال کرے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی مفتی صاحب مفتی صاحب یہ شیعہ جو لوگ ان سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے جو حضرت ابراہیم صاحب دور کے بعد جو نبیوں کو کہے کہ جھوڑ بولتا ہے فلاں ایسے جو حضرت ابراہیم جی بھائی سوری دوڑ دیا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں تو میرے بھائی بالکل صحیح فرمایا آپ نے خدا کرو کہ نوا اٹھیالوی صاحب ماموں کے نام کے معنی تو بچانے حضرت مامے نا دو گیوں بیبیا ایک دان ہے پونس والی چھٹی ایک دما پی دوا مہینہ کہڑا نہیںلا جی دسو جی جی انہوں کا ایمان اے کافر اے ویکو سنو کافر موہر سنو کہ کافر منہ مامو دی تاریف کی کر رہے کہ مامو کنو آندے مامو کس کو کہتے ہیں وہ جناب اپنے منہ سے کفر بیان کر رہا ہے اور کتنے شوق سے بیان کر رہا ہے توبا نوز بلّہ مامو کی تریف کیا بیان کر رہا ہے توبا نوز بلّ کہتا یہ عالم نہیں ہے اور yeah. یہ عالم نہیں ہے تو آپ ان کے وہاں پر کیا کر رہے تھے ہاں آپ کو یہاں پر وہ جناب اپنی وہ ڈانس کھلا رہا تھا آپ کو یہ عالم نہیں نہیںٹ ہی از جاہل بتمیز شیعہ لے کرتے شی عالم نہیں ہے تو کون ہے یہ دوبارہ سنیے اس کے منہ سے اس کی جو ہے وہ گفتگو دوبارہ سنیے اس کے منہ سے اس کی دوبارہ گفتگو سنیے کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے توبہ بنوز بلا میں نے سنا ہے ہاں جی سب سُنیے کہ کفر اپنے منہ سے کفر بیان کر رہا ہے سنیے دوبارہ سنیے خدا کرو میں بھی صاحب مامو کے نام کے مانے تو پتا ہے مامے نا مینا کی ہے دو مانے ایک ہر پوچھ لو ایک جی گینے لگا گا اسلے پوچھ لو ہاں کیوں جی بی بیچا بی اچھا ہے چھٹی ایک دما پونکڑی دا مہینہ کیڑا اگلا کی ہے بس ایدا ہی ہے <laughs> لو جی سنا سنا کفرو کافرو سنا تمہارے عالم خود تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کافی ہیں اور تمہیں ابھی بھی یقین نہیں آتا وہ کیسے بندے ہو تم لوگ یار تمہارے جو ہے وہ عالم جو ہے جناب اپنے منہ سے اپنی جو ہے وہ تاریف بیان کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے اچھا تو یہ تم جاہل ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ پڑھیں کیا پڑھتے ہو سلاوات وہ آپ لوگ کہتے ہیں جی سلاوات ہیں اس کو علم نہیں کہے عالی کے یہ کافر ہے جناب یہ آپ کا کافی ہے اور آپ کو جناب وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں نوحے پڑھانے آیا تھا اور اس کی تعلیم دیکھیں ذرا وہ تو اللہ درود بیچتے ہیں صحیح صحیح کہا آپ نے یہ درود بیچ رہا ہے نا یہ وہ ماموں کی وہ بتا رہا ہے نا یار آپ یہ سنو بات چھوڑو یار سمان میرے کدھر فکر نہ کرو یہ نعرہ پہ مار دل جی کتے ہائے نل جی کتے ہائے کرونا اکل لگتی سننی لگتی ہے جناب لگتی ہیں تو سننی لہرا مارنے نہیں جی کتے نہیں جی کتے اپنی سنی منہ نل پہ نلی کتے تھلنا چاہیے بڑے تھے اگر سانو آپ تو اپنے منہ پہ پہنا نہیں پتا لگے گا نا لگے گا یار میری بات سنو ابھی مفتی صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ نجدیوں کو مائک نہیں ملنا اور نہ ہی کافروں کو مائک ملنا ہے تو میرے بھائی مائک نہیں دینا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے ہم اپنے روم میں بیٹھے ہیں اپنی بات کر رہے ہیں آپ یہاں پر آ کے ٹانگ اٹھا رہے ہوں ٹھیک ہے تو آپ کسی اپنے عالم کو لے کے آؤ جس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ آپ سے فائٹنگ ہو آپ اپنے روم میں جا سکتے ہیں میرے بھائی ٹھیک ہے اب سوری بھائی کہہ دیا آپ کو تو چلے جائیں کیا ہاں جاؤ آپ کو کس نے روکا میرے بھائی جا سکتے ہو آپ پھر بھائی نکل رہا یار آپ کو کس نے روکا یار جا سکتے ہو آپ آپ کسی آدمی کو لے کے آؤ جب آپ میں کوئی تمیز والا بندہ ہوگا نا جو بات کرنے کے حق میں ہوگا جو بات صحیح کرے گا اچھا ایک سوال ہے نہیں کوئی سوال نہیں میرے بھائی کوئی سوال نہیں کوئی جواب نہیں کوئی سوال نہیں کوئی صحیح بندہ لے کے آؤ اتھینٹک بندہ جو صحیح بات کرے ٹھیک ہے نا ابھی بات کریں گے آپ پھر بھاگ جاتے ہو تو کوئی بات نہیں یہاں پر جو ہے نا نہیں تو آپ کی تبلیل ہی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگی نوٹ اوپن کریں پلیز حضرت یہ روبی نہیں ج نہیں نہیں میرا ایک سوال ہے آپ سے مفتی صاحب سے ہے جی کوئی مائک نہیں ملنا کوئی مائک نہیں ملنا آپ لوگوں کو مائک نہیں ملنا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں پر بیٹھیے اور آپ تعلیم سے وہ کیا کہتے ہیں راستہ ہوئیے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے ایک بہت اچھا بیان پلے کر رہا ہوں ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور سلام کا جواب دینا ہے واضح السلام علیکم گفتگو کرنے آفری سے کرنے میں اپنی جانب سے یہ انتماف کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ایک دن ہو کر بار گاہ یعنی آئے رام دار مدیجہ کی دار سرکار اب خدا ہیبی لکھیوں کے دار مضبوط پروت کی دار شتی رہے گوشت شمار دونوں دو آسن کے ہمارے سردار اللہ رکھ رشت کی تمام دولتوں کے اس کے حکم اور اس کی آپا کے مان کو نقصان لمبے لمبے ہاتھوں سے بھی دینے والے جنسوں کو اٹھانے والے روزوں کو ہٹانے والے دوستوں کو ڈرانے والے بدلے کو کے اونچانے من را را جائے جا اپنے افدت دلان دلان جی بھائی میں مائک فری کر رہا ہوں صرف یہ جو آئی ڈی ہے زی ایکس سی اے ایس بھائی کے لیے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کوئی اور مائک پر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ہمارے جو اپنے بھائی ہیں وہ آئیں مائک پر اور اپنا سوال کریں اور ہم اپنی باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو یہاں پر شیعہ حضرات ہیں جو یہاں پر کافر اور دوسرے جو بی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے ہماری باتیں سننی ہے تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں ادروائز آپ کے ہینڈ اوور مائک بھی نہیں کیا جائے گا نہ ہی آپ کو بات کرنے کا موقع دیا جائے گا ٹھیک ہے میرے بھائی تو مائک فری کرتا ہوں میں اپنے بھائی یہ جو آئی ڈی ہے زی ایکس سی اے ایس کے لیے اور اگر کوئی اور مائک پر گا تو ڈوٹ ہوگا ٹھیک ہے مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم السلام علیکم دو سنی بریلی مجھے ڈاٹ دو کیونکہ اب آپ ڈاٹ کے قابل نہیں رہے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ خراط جی جی موہن بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے سب سے پہلے تو میں تمام سُن بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں اور مجھے ڈوٹ دے مجھے کوئی ڈوٹ دے کے دکھا اتنی ہمت کی ہوئی خیر اینی ویز اگر کوئی بھی غلط بولے گا تو اس کو ڈوٹ دیا جائے گا چاہے میں ہی کیوں نہ ہو تو بس بات صرف اتنی ہی کہ پیار اس سے کرو جس سے اللہ کرتا ہے اور اللہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے اور بے شک ہمیں اللہ کے حبیب سے پیار کرنا چاہیے مفتی امیر صاحب میں جاؤ نہیں نہیں آپ بیٹھو کھانا وانا کھا کے جانا یار سوال کرنا ہے ہاں ہاں ضرور ضرور تو بھائی آپ آ مائک پہ جس کو بھی مائک پہ آنا ہے تو مجھے بتا دیں کس کو مائک پہ آنا ہے مفتی صاحب کو آنا ہاں ہاں مفتی صاحب ضرور مائک پہ آئیے جزاک اللہ میں مائک فری کرتا ہوں اور سنی بریلوی بھائی مجھے ڈوٹ دے دیجیے برائے مہربانی آپ خوشی سے فری میںحمۃ اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب میری کچھ دن پہلے دو تین دن پہلے تقریباً بات ہوئی تھی ارشد سیون ایٹ سکس جس کا آئی ڈیا اس بھائی سے تو بات یہ ہے کہ میں نے ان سے آ کے بات کی تھی جی تو انہوں نے میں نے کچھ سوال پیش کیا مان تو میں نے ان کو کہا کہ ان سوالوں کے مجھے جواب تھی کہتے کہ مفتی صاحب آئیں گے شام کو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب نورانی صاحب میں کہا چلو ٹھیک ہے آ جائیں تو میں ان سے پھر بات کر لوں گا تو پھر پھر تو میں آن لائن نہیں ہو سکا تو اب میں آن لائن ہو ہوں تو سوال یہ تو سوال میں آپ کو بتاؤں مفتی صاحب سوال میرے یہ تقلید جو ہے تکلید شخصی کی تعریف تقلید تعریف کر دیں مطلب کہ مفتی صاحب یہ میرے پاس کچھ سوال ہے میں آپ سے ان پر مناظرہ کرنا چاہتا ہوں میری ارشد بھائی سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے آپ جس وقت بھی آئیں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ڈاٹ نہیں دیں گے لیکن میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ میں اہل حدیث ہوں اور اب تو شاید آپ کو ڈاٹ دینا پڑ جائے لیکن میری ارشد صاحب سے بات ہو گئی ہی ہے تو انہوں نے کہا مفتی صاحب سے آپ بات کر لیں وہ آپ سے کر لیں گے بعد مناظرہ جو ان انہوں نے کرنا کر لیں گے تو اب آپ کہتے ہیں میں آپ کو وہ سوال بتا دیتا ہوں یا ادھر میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو جی مفتی صاحب نجدی ہے سن نجدی ہے نجدی رہنے دو ہمیں ہم نجدی نہیں ہیں تم لوگ نجدی کہتے ہو کہتے رہو نجدی اچھا تو مفتی صاحب اب آپ آ جائیں مائک پر تو میں نے آپ سے یہی بات کرنی تھی تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بات ہم سے اس موضوع پر سوال میرے پاس یہ دس گیارہ سوال ہے میں نے یہ خود تیار کی ہیں تو اب آپ آ کے بات کر لیں مجھ سے میں مائک فری کر رہا okay. اسلام اوکے تھینک یو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ آپ دادلے کچھ دیر کے لیے اچھا آپ نے سوال کیا ہے تکلیف خصفی کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا پہلے آپ آئیں مائک پر آپ بتائیں کہ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی حیثیت کیا ہے کیا آپ عالم ہو آپ مفتی ہو ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے تاکہ نا آپ میرے برابر سے بات کی جائے نا یا نا آپ ایک ان پڑھ جائل ہوں اور آپ سے بات کریں تو مناسب نہیں ہے نا یہ ہماری اپنی بےستی ہے ٹھیک ہے آپ اپنی بتائیں کہ آپ کی علمی حیثیت کیا ہے کیا آپ عالم ہیں یا مفتی ہیں پھر آپ سے بات کی ہے ٹھیک ہے چار سیلام سب جواب دیں گے آپ کہیں یا نہ سوال لے رہا ہو آپ کو ایک سب جواب ملے گا ان اللہ تعالیٰ جل آپ پہلے اپنا دیکھیں نا مناظرے کے نا کچھ اصول ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کس سے مناظر کرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں آپ نے کہا مناظرہ کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے آپ کریں مناظرہ آپ مناظر کی تعریف بتا دیں مناظرے کے اصول بتا دیں شرائط بتا دیں اگر میں نے سمجھا کہ آپ واقعی قابل ہیں کہ آپ سے بات کی جائے کیونکہ آپ کے مفتی آف کا مفتی آپ کا آیا تھا ایم اے کے افسانی افسانی کے نام کا کوئی مفتی آب کا تھا اسے میں نے بات کی تو وہ بس بھاگے اور چلا گیا بس کچھ باتیں میری اسے میں, میں نے کی ہیں تو وہ چلا گیا بھاگے چلا گیا بس تو آپ سے بات کریں گے تقلید کیا آپ ہر ملک کے بات, بات کریں گے ہم پر آپ پہلائیں مائک پر اپنا علمی آپ معیار بتائیں آپ عالم ہو کیا ہو آپ تاکہ آپ آپ سے ہم بات کریں تو پتا لگے ہمیں واقعہ کسی ہم عالم سے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ آئے مائک پر اور سارا بتائیں اپنے بارے میں ان شاء اللہ ہم بات کریں گے گیارہ کیا گیارہ سو گیارہ ہزار فالو کو جو آپ کا جواب دیں گے ٹھیک ہے آ جاؤ مائک پر ہاں پیار سے بات ہوگی ان شاء اللہ کوئی آپ کو ڈانٹنی پڑے گا آپ کی ساری بات سنی جائے گی آپ کو ڈانٹ نہیں دیں گے آپ سے بات وفصیلی کریں گے آپ پہلے اپنا علمی معیار بتائے علمی مقام بتائیں اپنا اپنے پڑھا ہوا ہے کتنا پڑا اپنے مظرا السلام علیکم مفتی صاحب بات یہ کہ یہ سوال جو ہے میں آپ سے خود تو نہیں کروں گا لیکن میں اپنا مناظر لاؤں گا اور وہ بھی جو ہے عالم ہی ہوگا کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوگا آپ بس یہ بتا دیں آپ میرے ان سوالوں کا میں سوال آپ کو پیش کر دیتا ہوں آپ سوال سن لیں میرے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی مجھے ڈانٹ نہ بھیجیے پہلا سوال یہ جی ہے کہ تکلید شخصی کی تعریف کریں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو مائک دیتا ہوں ایک منٹ دوسرا سوال یہ جی ہے کہ تقلید کس سن ہجری میں مسلط کی گئی ٹھیک تیسرا سوال کیا اما اربا نے اپنی تقلید کرنے کی دعوت دی چوتھا سوال دین اسلام میں دلیل کس بات کو مانا جاتا ہے پانچواں سوال تقلید کرنا سنت واجب یا فرض ہے سوال نمبر چھ کیا حنفی عقائد اور مسائل دونوں میں امام ابو حنیفا کی تکلیف کرتے ہیں سوال نمبر سات امام ابو نیفا نے کل کتنی کتب لکھی اور کیا وہ دورے حاضر میں موجود ہیں ان کے نام بتائیں سوال نمبر آٹھ کیا فقہ حنفی میں تمام مسائل کا حل ہے نو سوال نمبر نو اگر ایک طرف صحیح مرفوع حدیث یا قرآن کا مسئلہ ہو اور دوسری طرف امام کا کول ہو تو حجت کس چیز کو مانا جائے گا سوال نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے جن میں سے ایک جنت میں جائے گا بتائیے کہ حنفی شافی مال پھر حملی میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا اور سوال نمبر گیارہ یہ ہے کہ ایک مسلمان حنفی بریلوی کیسے بنے تو مولانا صاحب میں جو نا آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ان سوالوں کا جواب دیں اور مناظرہ ہو جائے ان سوالوں پر میں خود اپنا مناظر لاؤں گا اور اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے حیثیت ہو ڈگری اس کے پاس ہو کہ وہ مناظرے کر سکتے ہیں تو مولانا صاحب یہ بات نہیں ہے کہ اس کے پاس ڈگری ہو اس کے پاس جو ہے یہ ڈگری ہو کہ مناظرے کرتا رہے اس کے پاس تجربہ ہو بات علم کی اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ جواب دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہیں تو ہم نہیں تو پھر لوگ تو یہی سمجھیں گے نا یہ جھوٹ ہے یہ جو کہتے رہتے ہیں اگر آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں میں لے آتا ہوں اپنا مناظر مناظر میرے پاس بہت ہیں مناظر بہت ہیں بہت زیادہ علم والے ہیں آپ بس مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیں جو آگے بات کرنی ہے آ جائے میں مائک فری کر رہا ہوں آپ کے لیے السلام علیکم بات سنو بہت بالکل آپ میں نے جو بولا اس کو آپ نے جواب نہیں دیا دوسری کیا ہم جواب دیں گے اس کے ہم یہ نہیں کہ ہم دیں گے آپ کو بات کرنے کے لیے میری بات سنجو آپ دیکھئے مناظر کے لیے اس کو شرائط ہوتی ہیں اور آپ نے کیا آلے کا کورس کیا تو اپنے علم مناظر کتاب پڑھتے ہیں پانچ سال کے اندر چھٹے سال کے اندر جسے کہتے ہیں علم مناظرہ اس کے اندر کچھ مناظر کے اصول ہوتے ہیں کہ ہم باہم والے ہوں اب آپ جو تکلیف کی بات کر رہے ہو میں جب آپ کے جو بڑے ہم تکلیف کی بات نہیں کر رہے ہم آپ سے بات کریں گے جو آپ کے جو بڑے جو گزرے ہیں آپ کے باب نجدی ہو گیا دہلی ہوگیا انفر بھکے ہیں اس میں ٹیمیا ہو گیا اپنے قیم ہو گیا انہوں نے کتابوں میں جو کفر بولے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا حکم ہے ٹھیک ہے نا ان کے بارے میں پوچھیں گے آپ سب یہاں سے بھاگ جاؤ گے ان کے بارے میں جب پوچھیں گے ہم نا آپ سب بھاگ جاؤ گے ابھی ٹھہرے ٹھہرے ہیں بعد یہ کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جی میرے بھائی سنو آپ ایسے یہ خبیص لوگ ہیں کہ ان کے جب اپنے باپوں کی باری آتی ہے اس ٹائم سب بھاگ جاتے ہیں اس ٹائم آیا تھا اسکانی پٹھان تو پتہ نہیں بوڑا سا کون تھا ان کا کوئی مرا ہوا بندہ اس کے بعد سے نکلتی نہیں اس کے بعد اب وہ آیا اس دن اب یقین مانیں کہ اس سے ہم نے بات کی ہم نے پوچھا کہ آپ کو جو بڑوں نے کتابیں یہ باتیں لکھی ہیں ان کے تم کیا کہتے ہو ہاں ام کے اصکان یہی تھا ان سے پوچھا ہم نے ان کے بارے میں جی نبی بشور سورکانا جائز نہیں ہے جی وسیلہ جائز نہیں ہے میں نے بولا ٹھیک ہے اس میں بعد بات کریں گے ہم تم بتاؤ پہلے کہ تم یہ بتاؤ پہلے کہ یہ تم اس بارے میں لکھے ہیں کتاب بات ان کے بارے میں کیا حکم لگاؤ گے تم یا ان کو کافر مانو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے یا ان کو کافی مانو اگر ان کو مسلمان مانتی ہو ان کے اگر تم پیروی کرتے تو تو سارے کافر ہو پھر وہ جی وہ چلا گیا تو تکلید کے بارے میں بارے میں تقلید کے سری مانا سنیں پہلے ٹھیک ہے نا میں تصویر کر رہا ہوں سارا ان شاء اللہ ایک منٹ سنیے مر تکلید کے سری مانا ہے کسی کے کال کسی کے فیل کو اپنے لیے حجت بنا کر دلیل شرعی پر نظر کیے بغیر مان لینا تکلیف کے شری مانا کیا بیان کیے کسی کے قول کو کسی کے فیل کو اپنے لیے حجت بنا کر دلیل شرعی پر نظر کیے بغیر مان لینا یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعن متحقق اور قابل اعتماد ہے جیسا کہ ہم مسائل شرعیہ میں امام اعظم ابو سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اور فیل اپنے لیے دلیل اور حجت سمجھتے ہیں اور دلائل شرعیہ میں خود نظر نہیں کرتے خواب و قرآن و حدیث یا اجماعی امت کو دیکھ کر مسئلہ بیان فرمائیں یا اپنے قیاض سے حکم دیں تقلید کرنا واجب ہے تقلید کرنا کیا ہے واجب ہے اور تقلید کرنے والے کو مقلد کہتے ہیں جیسے ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلب ہیں اب آگے سنیں سوال کیا کہ تقلید جو ہم کرتے ہیں تو تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے تقلید سنیے میری میں پورا تقلید کے بارے میں سارا تقلید کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تقلید کن مسائل میں کی جاتی ہے دیکھیں کہ شہری مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں شہری مسائل کے اللہ تعالیٰ جن کو سمجھ لینا اور کل میں راسخ اور محفوظ کر لینا ضروری ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ سور دین میں سے ترمیم اور تنخیخ کمی بیشی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نمبر دو وہ احکام نمبر دو کون سے ہیں کہ وہ احکام جو قرآن و حدیث سے سراہتن ثابت ہیں کسی مشتد کے اشتہاد یا قیاس کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں مثلاً پانچ وقت کی نماز اور روزہ ماہر رمضان حج زکوٰۃ وغیرہ فرائض اور ایسے ہی دیگر احکام ٹھیک ہے اور تیسرا وہ احکام جو قرآن و حدیث میں اشتہاد سے حاصل کیے جائیں ان میں سے اصول عقائد میں کسی کی تکلیف جائز نہیں ہے سنے گور ٹھیک ہے نا او سوریہ قائد میں کسی کی تکلیف جائز نہیں ہے یوں ہی جو احکام قرآن و حدیث سے صلاحتن وضاحت سے ثابت ہیں ان میں بھی کسی کی تکلیف جائز نہیں یعنی ہم جو ان مسائل کو مانتے ہیں اور عمل کرتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ امام اعظم ابو عنیفا رضی اللہ تعالی ہو بلکہ اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کا سراہتن ذکر آیا ہے اور تیسری قسم کے مسائل جو قرآن و حدیث اور جماع امت سے اشتہار کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مشتاد پر تقلید واجب ہے اور مشتاح کے لیے تقلید منع ہے اب مشتاح کون ہوتا ہے ٹھیک ہے جو تقلید کرتا ہے جو مشتاح ہوتا ہے جو مشتاد کیسے کہتے ہیں مشتاح کی تعریف کیا ہے سنیے مشتاح وہ بالغ اور سہی القل مسلمان ہے جس میں اس قدر علمی لیاقت اور قابلیت ہو کہ قوانی اشارات اور کانایات کو سمجھ سکے اور کلام کے مقصد کو پہچان سکے ناسک اور منسوخ کا پورا علم رکھتا ہو علم صرف ناف بلاغت من وغیرہ میں اس کو پوری مہارت حاصل ہو احکام کی تمام آیتوں تمام احادیثیں اس پر ان کی نظر ہو تمام مسائل جزیہ کا قرآن و حدیث سے آخذ کر کے ہر ہر مسئلے کا ماخذ اور اس کی دلیل کو اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ مسئلہ اس آیت یا فنا حدیث سے ماخوذ ہے اس کے علاوہ ذکی ہو خوش فہم بھی ہو اس کو ہم مشتہد کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے مشتہد کی تریف بیان کی مشتہد کون ہوتا ہے سنائے مولانا اب سکھ سے کہتے ہیں وہ مسائل جن کے ادھر ہم وہ مسائل جن کی ہم ہیں فکی مسائل فک اور فقی کیسے کہتے ہیں اور فقی کون ہوتا ہے سنیے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ مسائل عملیہ اب آپ عالم نہیں ہے تو آپ کو کیسے سمجھاؤں یار یہ بات ہے بس بھی سنیے آپ مسائل جزیا عملیہ اور احکام شریا جو قرآن و حدیث میں جا بجا پھیلے ہوئے ہیں آئمۂ مشتین نے لوگوں کی آسانی کے لیے جس موقع سے اور جس طرح مفہوم ہوتے تھے ان کو اسی عنوان سے آخذ کیا اسی طرح جو مسائل اجماعی امت اور قیاض سے ثابت ہوئے ان سب کو لے کر ہر قسم کے مسائل کو جدا جدا بابوں اور فصلوں میں جمع کر کے اس مجموعے کا, کا نام فکر رکھ دیا کیا نام رکھا السلام اس کے نام فکر رکھ دیا تو ان مسائل پر عمل کرنا عین قرآن و حدیث اور اجماع امت پر عمل کرنا ہے اور اس علم فک میں مہارت رکھنے والے کو فقی یا فقہا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ فقی اور فکہ کہتے ہیں اس کو نا اب یہ فک فق اور فقی اور, اور ہیں ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ نیچے مذہب ہے مذہب کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نا دین کے فروئی مسائل اور احکام جزیہ میں کسی امام مشتحد کا وہ آئین یا دستور العمل جو انہوں نے قرآن و حدیث اور اجماعی امت سے آخر کیا اسے مذہب کہتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو یوں سمجھے کہ دین, دین اصل ہے رہا دین دین مذہب اس کی شاخ ہے دین کیا ہے اصل ہے مذہب اس کی شاخ ہے حدیث شریف کے مطابق دنیا اور آخرت میں نجات پانے والا مسلمانوں کا بڑا گروہ جسے سواد اعظم فرمایا وہ اہل سنت و جماعت کا ہے اور یہ ناجی یعنی نجات پانے والا گروہ اہل سند آج چار مذاہب ہنسی مالکی شاف عی ہن, میں جمع ہو گیا ہے اسی کو ہم تقلید کہتی ہیں اور یہ سارا جو میں نے آپ کو مفہوم بتایا یہ سارا میں نے طریقہ بتایا یہ تمام تقلید پر مبنی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کرتے ہیں اور جن مسائل پر ہم تقلید کرتے ہیں میں نے آپ کو سارا بتا دیا اور امید ہے کہ مجھے آپ کو تقلید کا جو مفہوم ہے سارا سمجھ آ گیا ہوگا السلام علیکم و رحمت اللہ آج امبار السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے ساری باتوں میں ہی جواب دے دیے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا بلکہ آپ نے تو جو ہے نا اصل جو بات جب باتیں میں نے پوچھی آپ نے مجھے مشتحد کی تریف فکا فقیر دین مذہب ادھر ادھر کی تریفیں کر دی بلکہ میں نے تو آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ سوال ہے اور میں ان سے باقاعدہ طور پر آپ سے ایک مناظر آپ خود آپ مناظر بن جائیں اور میں اپنی طرف سے مناظر لاؤں گا آپ بات کریں گے ہم بات کریں گے ہم تو میں نے کہا باقاعدہ بات ہوگی جس, جس میں اگر آپ کی جو بات ہے اس کا رد بھی پیش کیا جائے گا تو آپ نے تو بات ہی جو تاریف کی آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو دین مذہب کی بات کر کے تو آپ نے بات ہی ختم کر دی میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا میں چاہتا ہوں ٹائم دیکھو بات یہ یار الگ بندے آپ نے گیارہ سال ایک دم گتھی کر دی ہے ایک دفعہ ہی تو الگ بندے میں کیسے اس کا جواب دوں ایک سوال کرو اس کا جاب سونا پھر کرو اس کا جواب سونا سے طریقے ہوتی ہے نا اور میں آپ سے بیس سوال گٹھے کر دوں آپ مجھے بیس سوال جواب دے دو مجھے آپ نہ آپ نے ٹچ کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے کٹھے گیارہ سال تیز پڑھ دیے ہیں اور میں آپ کو گیارہ گیارہ جاب کٹھی دے دوں الگ الگ مجھے امین انسان ہے سر ہاں لکھ کے مجھے مجھے پین پی کر دیں مجھے. میں آپ کو سارا جواب دیتا ہوں آپ کو اور اس کے بعد یہ کہ آپ نے کسی عالم کو بلاؤ آپ ٹھیک ہے نا ابھی عالم کو میں اس سے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ سے بات کرنا فضول ہے کسی عالم کو مفتی کو بلاؤ ٹھیک ہے میں اس سے پہلے تقریب کے بارے میں سوال نہیں کروں گا سوال پہلے میں کروں گا ٹھیک ہے اور جو آپ کے علماء ہیں یا بولوں جو کفر بکے ہیں کتابوں لکھے ہیں مجھے اس کا جواب دو یا تو اس پر حکم لگاؤ یا ان کو ماننا چھوڑ دو آپ ٹھیک ہے اگر مانتے ہو تو انہوں نے جو بکواس کیے ہیں ان حکم دو بس یہ دو پوچھوں گا اس اگر مجھے جواب دے تو پھر آپ سے آگے بات کروں گا ٹھیک ہے سے اختلاف تکلیف تو نہیں ہے اگر آپ فکی مسائل بھائی, بھائی بھائی بھائی. <laughs> <laughs> <laughs> مسئلہ موجود ہے میں نے پہلے بھی میں نے کہ اگر کسی بھائی کو مسجد ہے ان کی مستقبل میں بدکوب ہو جاتی ہے کسی نے محسوس کیا کہ جب بھی وابیو کی مسجد جائیں تو ان کی مچھلی سے بدبو اتنی آتی ہے, آتی ہے, نے کوئی حساب نہیں ہے. نے محسوس کی کسی نے? اس وجہ کیا ہے کھانا پکاتے ہیں یہ دوسری بدبو آتی ہے گدی بدبو آتی ہے گوس مارتے ہیں گوس چھوڑتے ہیں یہ اس کی وجہ سنے وجہ کیا ہے اس, کی? اس کی وجہ یہ جی ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کے جو ہے نا سکی کتاب ہے نا اس کے اندر ان کے جو امام سکھ جو گزرے ہیں ان کے ابن تیمیہ اور ابن قیام گزرے ہیں ان خبیوں نے بغیرتوں نے دلوں نے یہ مسئلہ لکھا یہ بغیرت لوگ کہتے ہیں خبیص لو خبیس لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو مثلا مسئلہ ہوا خارج کرتے ہیں ہوا خارج یہ کہتے ہیں کہ ان کی دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر آواز سے ہوا خارج ہوئی وزو ٹوٹے گا آپ کا اگر آواز سے ہوا خارج نہیں ہوئی تو وزو نہیں ٹوٹے گا آپ کا یہ ان کے سکھ کی مسئلہ ہے یہ بیٹھا سے پوچھ نہیں سکا یہ سوال کر رہا تقریب کا سوال کر رہا ہے ان کی سکھ کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے اہل حدیث اہل خبیث لوگ ان کا مسئلہ موجود ہے یہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے گز مارا آپ نے ہوا خارج کی اس کی دو صورتیں ہیں اگر ہوا خارج ہوئی آواز کے ساتھ آپ کا وضو گیا اگر آواز نہیں آئی آپ نے آرام سے پت ماری آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس لیے ان کی مسئلہ اتنی بب بو ہے کہ وہاں کھڑا دل نہیں کرتا یہ مسئلہ موجود ہے انکال کرو میں دکھاؤں گا نکال کے آپ کو یہ ہمیں بڑا کہتے ہیں ہم تکلیف کرتے ہیں تکلیف کرتے ہیں تکلیف کے بتا یہ وہ مسئلہ ہوں میں صحیح بات ہے اگر میں غلط مسئلہ دین کروں آ جاتے ہیں یہاں بات کرتے ہیں تکلیف پہ تکلیف تکلیف تکلیف انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسئلہ کا مشترک کون ہوتا ہے اس کے بعد یہ سوال جو کر رہے ہیں انہوں نے بس یار ہے بڑے جائیں ہوں گے یار بات وہی ہے کہ ان لوگوں سے یقین بننے کا بات کرنا فضول ہے ان لوگوں نے بے شک آپ ہزار حوالے دیونے بات ماننی نہیں ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے پیچھے آیا تھا افسانی میرے اللہ کا مجاہد حرامی جو, جو, جو ہے اللہ کا مجاہد نامی جو بندہ ہے اس بندہ اتنا وہ یقین وہ کافی بتاتا رہا صحیح بات ہے اس بندے اتنے وہ بکواس کرتا ہے اتنے وہ بکواس کرتا ہے, بکواس کرتا ہے یار میں یقین کہ وہ کیا میں بتاؤں یار صحیح بات ہے اتنے وہ بکواس کرتا ہے اللہ کا مجاہد صحیح بات ہے بیٹھا ہے آ کے اتنے وہ بکواس کرتا ہے یار یقین مانے کہ علی بھائی میں نہیں بتا رہا اب دیکھیں آپ جائیں گے نا اللہ کا مجاعد ہے اس کی ہرڈی ہے یار یقیناً بکواس کرتا ہے وہ اولی اللہ پر بکواس کرتا ہے وہ اتنے گندے لفظ استعمال کرتا ہے اتنے گندے یقین مانو گے میں بتاؤں صحیح بتائے میرے وہ زبان اس کا بھی نہیں کہ میں وہ الفاظ آگے بتا سکوں نہیں یقین آ رہا آپ جین کی یہ نام کیا رکھا انہوں نے روم کا نام کیا رکھا اور بکواس کر رہے ہیں وہ مناسب بہت مناسب روم کا نام رکھا ہوا جا کے وہاں اناپ کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں ابھی مابی آزم تابی بھی ہوتا تابی تابی جیسے صحابہ کو دیکھا ہو سابا کا دوڑ پایا ہو صحابہ کا فیصلہ پایا ہو اب تابی کے بارے میں اتنے بکواس کرنا اللہ معاف کرے اتنا یہ بکوس کرتے ہیں صحیح بات ہے ٹھیک ہے آواز مائک پر اب میں کیا بولوں یار ان لوگوں کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو ان کے ایسے مسئلے ہیں نا یہ مسئلہ بیان کیا آپ کا جو مارتے ہیں جو آواز آئی تھی ٹوٹ جائے گا آواز نہیں آئی تھی وہ آواز میں رہتے ہیں آواز نہیں ہو نہیں اس لیے بدبو آتی ہے مسجدوں میں یہ میں نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے باقی مسئلے نہیں کرو گے پاگل گے صحیح پر ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ السلام علیکم رحمتہ اللہ علی بھائی آپ کو بتایا نہیں گیا کہ یار یہاں پر مائک صرف سندھی بھائیوں کے لیے ٹھیک ہے تو یار یار میں آپ لوگوں کی نا مسجد میں جاتا ہوں <laughs> ہلکی ہلکی بولے تو نہیں چھوٹے چلتا مرم گا جی نجیو یہ سنو تم نجی ہو سنو اس زبان میں کرنا چلو کہ یہ نعرہ کا مارتا ہے کرنا راج کیوں مارے ایک واسطے مارے کہونا آخر یہ فنی لگی نے سر لگی فنی لگی نے سرنا چاہیے بک ہونی بکاؤ دے پتا لگے گا منہ چاہیے مسجد پوسٹیاں مارتی ہو پت مارتے مسجد الگ الگ دانا مارو گے تو جناب بدل ٹوٹے گا یہ زورتی مارو گے پرا کرتے اے جناب ان کی نا مسجدوں میں جناب یہ ہوتا ہے یہ سنیں ذرا یہ مسجدوں میں یہ کرتے تم لوگ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو نجدیو اور تم لوگوں کو شرم نہیں آتی یہ کرتے تم لوگ وہاں پر بیٹھ کے بتاؤ تر مجھے اور یہ کرتے ہو تم وہاں پر یہ کرتے ہو یہ کرتے ہو بتاؤ مجھے یہ کرتے مجھے شرم نہیں آتی تم کو تو بھائی اللہ نوز میلہ یہ کرتے ہو مسجدوں میں بیٹھ یار میری تو ہزری چٹ رہی جی مفتی صاحب کنٹرول کر رہی ہے اچھا میں نے چھوڑ دی جی جی بس بس بس تو بھائی اللہ یہ کرتے ہو نجدیوں مسجدوں میں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو کیسے کیسے پتوے لگاتے ہو ہلکی مارو گے تو نہیں ٹوٹے گا زور سے مارو گے تو ٹوٹ جائے گا شرم نہیں آتی تم لوگوں کو یار کیسی باتیں کرتے تم کیسی باتیں کرتے تم? شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو لو جی یہ سنو ذرا ان کے جو ہے نا عقائد سنے یہ سناد ایمان نام دیکھ لیجیے اشرف علی صاحب آنوی یہ شیخ جان محمد علا بخش تاجران کتب علوم،, علوم مشرقی کشمیری بازار لاہور جون انیس سو چونتیس عیسوی مطبوعہ کریمی پرنٹنگ پریس لاہور سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے اس کے نئے ایڈیشن بھی میرے پاس موجود ہیں جو دیوبند سے منگوائے گئے ہیں یہ حفظ المان کتاب کا نام ہے اس کے صفحہ نمبر سات پر یہ عبارت پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب اگر بعض علوم غیبیاں مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تختیف ہے ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر سبھی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائن کے لیے بھی حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کسی نہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مگتی ہے تو چاہیے کہ سب کو عالم الغیب کہا جائے یہ عبارت ہے تھانوی صاحب کی جس میں انہوں نے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے میں اس کی تفصیل پیش کرتا ہوں میری کتاب دیجیے گا یہاں سے حقائق میں نے اسی کتاب کو اپنے ایک اور کتاب جو حقائق کے نام سے چھپی ہے دیکھ لیجئے اس میں بھی یہ حوالہ دیا ہے کتاب حفظ الایمان ناشر سارا کچھ وہی پتہ لکھا ہے یعنی ہم جو بھی لکھتے ہیں پوری طرح تسلی سے جو کتاب موجود ہے ہمارے پاس اب اس میں میں نے پوری تفصیل دی ہے اصل میں یہ ایک سوال کسی نے کیا تھا تھانوی صاحب سے جی باقی کا بیان جو ہے وہ بعد میں آپ کو سناتے ہیں میں مائک فری کرتا ہوں مفتی صاحب کے لیے تو مفتی صاحب جی آپ مائک پر تشریف لائیں تو آپ کے لیے مائک فری کرتا ہوں جی اور علی بھائی آپ ذرا ویٹ کیجیے گا السلام علیکم مفتی السلام علیکم علی بھی آپ آئے یار آپ نے سوال کرنا ہے آپ سوال کریں انشاءاللہ علی شاء اللہ علی کہہ رہے ہیں پی ایم کہہ رہے ہیں مجھے بابرانا انہوں نے سوال پوچھا کوئی تو انہوں نے سوال پوچھے ان انشاءاللہ اللہ پھر یہ کہ میں نے جاب دیتا ہوں آپ کو نا پھر جانا ٹھیک ہے میں نے خود جانا ہے بہت دیر ہو چکی ہے دو چھپی چکی ہیں دو چھپی ہے بہت میں نے کرنا ہے میں نے بھی ہے میں نے کلاس پڑھانی ہے میں نے ابھی تیاری کرنی ہے میں تھوڑی سی تو اس لیے میں نے ابھی تیاری کرنی ہے بخارش میں بڑھا رہا ہوں کی تیاری کرنی ہے میں نے تو بہت دیر ہو چکی ہے صحیح بات ہے تو علی بھی آپ سوال کر لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بڑی مہربانی مفتی صاحب آپ کا بہت بہت بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاء اللہ آج آپ کو سنا آپ کو ماشاءاللہ عالم دین ہے اور میں جو ہے بیچلر آف کامرس ہوں سعودی عرب ریاض سے میرا تعلق ہے اور یہاں پہ ایک چھوٹی موٹی کمپنی میں کام کرتا ہوں عرصہ ایک چار ساڑھے چار سال سے میں یہ سعودی عرب میں ہی ہوں تو میرا سوال یہ ہے جمعے کی نماز کے حوالے سے کہ جمعہ کی نماز میں آ... قطیب صاحب جو ہے وہ دعا پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں ان اللہ و سلونا لن نبی ہم لوگ ساری زندگی پاکستان کی ان مسجدوں میں حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے مگر یہاں پر باباز بلند نہیں کہا جاتا اور نہ ہی درودی شریف کا کوئی ایسا یہاں پر سلسلہ ہے تو کیا یہ تیز آواز میں پڑھنا ضروری ہے لازم ہے یا اگر نہ پڑھیں تو اس کا گناہ تو نہیں ہے ایک نماز کے حوالے سے یہ سوال تھا میرا آپ سے آ, جی ہاں الحمدللہ میں جو ہے وہ مکتبہ شیعت سے تعلق ہے میرا مگر میں ایک اللہ کو ماننے والا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے والا اللہ کی کتاب قرآن شریف پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ آخری ہے اور اس کے بعد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے بعد خلیفہ راج پر میرا نام یقین کرے راشد ہے اور میں خلیفہ راج دین پر عقیدہ ایمان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو میں بالکل مانتا ہوں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں مانتے اور الحمدللہ کراچی سے میرا بیسکلی تعلق ہے اور سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے لے کے ساسد لال شہباز قلندر اور اجمیر تک جتنے بھی بابا ہیں دربار ہوئے ہم لوگ باقاعدہ فاتحہ ہو نیاز کرتے ہیں تو پھر یہ تعلق چھوڑ دو نہیں جی میں نہیں چھوڑ سکتا میں دیکھیں جی جس مکتبہ فکر سے ہوں میں یہ اپنا چھوڑ سکتا ہوں میں دوسرے کو چھوڑ سکتا ہوں یہاں پر سمجھ لیجئے کہ میں میرا کلیل علم ہے مجھے موذب کے بارے میں کوئی بھی نہیں تو مجھے جو جو بات مجھے اچھی لگتی ہے جس عالم دین کی میں اس کو اپنے پاس سیو کر لیتا ہوں مجھے مفتی امین صاحب کی باتیں اچھی لگی میں نے اس کو سیو کر مجھے تمو صاحب کی باتیں کچھ ناگوار گزری وہ پہلے شیعوں کے بارے میں بہت کچھ بولتے رہے بولتے رہے آخر میں کہنے لگی میرے دوست بھی ہیں میرے یہ بھی ہیں میرے فلانے بھی ہیں میرے بھی ہیں تو پہلے ان کے بارے میں وہ بہت کچھ بولتے رہے بولتے رہے بھولے بولے مجھے کوئی نہیں کیونکہ میں خلفا راجدین کو اوپر میرا خدم و ہے ان کو بھی بولے تو کہنے کا مقصد یہ مفتی صاحب سے میری گزارش ہے کہ پلیز وہ مائک پر آئیں اور اس بات کی اصلاح کریں اور انہوں نے پہلے جو نعت کے حوالے سے اور قوالی کے حوالے سے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے انہوں نے بتایا میرے ذہن کو روشن کیا اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اور علم میں اضافہ کرے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں جو ہے دوبارہ زیارت مدینہ شریف میں جاؤں گا اور خانہ کعبہ میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ ان کے لیے خصوصی دعا کروں گا مفتی امین صاحب کے لیے تو پلیز کمان دا مائیک مفتی امین صاحب اور آ کر اس بات کی سلاح کیجیے مہربانی بہت شکریہ زیادہ کری صاحب آپ سیا ہیں آپ علی صاحب آپ یہ بتا دیں مجھے پہلے آپ نے کہا میں سیا ہوں تو سیاح کیوں آپ علی بھائی آپ ایسے کریں توبہ کریں ارے شی میں بتاؤں آپ کو اگر آپ کے پاس میں کچھ آپ کچھ جانتے ہیں تو یقین مانی کہ میں دب سے کہتا ہوں کہ شیوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو میں بتا دوں آپ کو شروع سے ہو میں اور چار سال سے میں سو گیا آپ جب مرضی ہونی بھائی جب مرضی آپ ہوں یقین بنے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے الحمدللہ میں نے بغور مطالعہ کیا ہے شروع کے فرقی ہیں میں تمام کو جانتا ہوں اگر آپ واقعی آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مرنے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں ٹھیک ہے مرنے کے بعد میری آخرس بن جائے تو یقین میں نے توپا کر کے سن لی بن جائے میرا یہ مشورہ آپ کو ایل جو ہے نا ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں ان کے صحیح بات ہے آپ بات کر رہے ہیں میں سارا ثبوت دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو سارا ثبوت دوں گا اب مجھے اچھے لگے آپ آب نے بات کی کہ اور ٹمبو جانوئی نہیں بھائی مجھے دکھ با بہت مجھے آپ صحیح فرمایا آپ نے کہ پہلے وہ شیو کے بارے میں کہتے رہے میں نے یہ بات کی تھی مائک پر پہلے وہ شیوں کے بارے میں کہتے رہے شیا ایسے ایسی ہیں آخر میں اپنے دوست آئے انہوں نے بھائی بھی کہنا شروع کر دیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا مزاق ہے جو حق ہے وہ حق ہے جو باتیں وہ باتل ہے اور ہم یہ کیا اگر ہم حق بیان کرتے ہیں نا جب ہمارے کوئی عزیز آ جائے تو ہم حق کو چھوگے ان کے ساتھ مل جائیں میں نے یہ کہ میں نے بولا گھر والوں کو میں نے بولا اگر آج میرا باپ بھی میرے باپ ہوتا ہے نا شیا باپ ہوگا میں اس باپ کو چھوڑ دوں گا ٹھیک ہے اگر میرا باپ بھی سکا باپ میرا میرا سکا بھائی اگر شیا ہوتا ہے اگر بھابھی ہوتا ہے یہ بندی ہوتا ہے میں قسم اٹھائیے میں نے اپنے سکے بھائی کو اپنے سکے باپ کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میرے سامنے سب سے پہلے میرے مستعفی کی ذات ہے جو شخص آج ہمارے اگر یقین میں نے اگر دکھ ہوتا ہے مجھے اگر آج ہمارے ماں بہن کو کوئی اگر آخوں سے دیکھے اس کوئی چھیڑ دے ہم اس کے پورے خاندان کو اجاڑ دیتے ہیں ہم اسے لڑتے ہیں مارتے ہیں قتل کرتے ہیں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دان کرے بکواس کرے گلیاں نکالے ان کی شان کو گھٹائے ٹھیک ہے ان کی شان میں کہ وہ ایسی سی باتیں کرے وہ وہ کس چیز کے وہ بتائے مسلمان ہے وہ آج ہمیں سب بٹھاتے ہیں ان کو ہم آج ہم اوپر ہم انہیں بٹھاتے ہیں اور جو نبی کریم کے جو گفتاخ ہیں ان کے اوپر بٹھاتے ہیں جو اپنی ماں با کا مارے ہمارے جھیڑے مار رہتے ہیں یہ کس چیز انسان ہے یار یا کون سا انصاف ہے یہ وہ نبی کریم جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ کو ظاہر کیا رب کائنات نے سب کچھ اپنے نبی کریم کیا سارا سب کچھ بنا سکا کے سب کے ہے تو یہ کون سا یہ اچھا ماشاءاللہ ماشاء میں علامہ کہتا ہوں ان کو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا یہاں قبول فرمائے ہم مرحبا کہتے ہیں ان کو تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو علی بھائی اگر آپ واقعی اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں میری باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں تو آپ توبہ کریں نہا کے توبہ کریں غسل کریں آپ توبہ کرنے کے بعد کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو اور سنی بن جائے میرے یہ آپ کو مجھے ٹیکسٹ کریں پلیز آپ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آگے بتاؤں تو میں آپ کو شیروں کے بارے میں مکمل آ بتاؤں گا آپ کو میں ٹھیک ہے نا آپ ایک ایک بار اور ساری بتاؤں گا انشاءاللہ علی بھائی آپ مجھے سن رہے ہیں علی بھائی میری بات سن رہے ہیں آپ میں بتا سامنے توبہ کریں آپ یقین مانیں کہ آپ جہاں مرضی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر شروع سے برے ہیں ٹھیک ہے نا اگر بتا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں لیکن آپ دوبارہ علی بھی آج پی ایم کر دوبارہ شروع سے میں نہیں پڑھ سکا آپ کا میں اللہ صحیح آگے مائک دیکھو ایک منٹ صرف ایک منٹ ویٹ کیجیے گا میں ان سے بات کر لوں جی دیکھے کے دیکھیں شیو سک سرکی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا تمام شیعہ غلط ہیں ٹھیک ہے نا اور ان کے عقائد رہے ہیں شیوں کے میں اگر یہ بتا رہا ہوں کہ توبہ کر لیں ان سے تمام عقائد چھوڑ دیں آپ پورا الحمد سنی مسلمان بن جائیں میرا یہ ہے آپ کو دیکھیے ہم بھی یہ مدد کرتے ہیں ہم بھی لیکن ان کے مقام کے مطابق مانتے ہیں جو مقام دیا سرکار مانتے ہیں ہم بھی یہ علی مدد ठीक ہیں الحمد للہ ٹھیک ہے علی بھائی آپ ٹیسٹ کرے روم کے اندر دیں میں توبہ کرتا ہوں تمام البہ کروں میں آپ آ جائیں بتا دیں ٹیسٹ کر میری بات مان لیں آپ ٹسٹ کرنے روم کے اندر کہ میں جو شیعہ جو میں پیچھے تھا میں تمام کے کی تعبہ کرتا ہوں اور میں سچا سنی مسلمان ہوتا ہوں اور روم میں آ کر آپ کلما پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہو جائے ہمیں بہت خوشی ہوگی صحیح بات ہے یقین کہ بھی آپ کی زندگی بن جائے گی سمشید آپ کی زندگی بن جائے گی اور یقین مانی کہ آپ کا جو آگے آپ کو دیکھیں آپ جو ہوں گے حق پر آگے آئیں کے جو صحیح بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں ہم لکھے ہیں لکھنا پڑے گا آپ کریں کیوں نہیں کریں گے آپ کو کوئی شک ہے تو آپ میں کرے بتاؤں آپ کو میں علی بھائی آپ کو اعتراض ہے پوچھنے میں آپ کو سارا جواب دوں گا کو کے بارے میں ایک جواب دوں گا آپ مجھے آپ بتائیں کیا وجہ کیوں نہیں کریں گے آپ جی جی کیوں نہیں چھوڑ سکتے کیا وجہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے علی بھائی کیا مسئلہ ہے وجہ کیا بتائیں مجھے علی بھائی کیوں نہیں چھوڑ سکتے میں نہیں بتا رہا ہوں یار کریں شیے گھر میں پیدا ہوا ہوں یار کیا بات ہے کو کیا پیدا کیا مسئلہ ہے یار دیکھو جو حق ہے تو حق ہے جو غلط غلط ہے اگر گھر میں پیدا ہوئے تو کیا یار یقین کہ میرا مشورہ ہے اگر یقین چھوڑیں گے نا صحیح کو ڈبل ملے گا صحیح بات ہے میں سے کہہ رہا ہوں کو اگر گھر پیدا اگر کو اگر صحیح سنی بنتے ہیں تو یقین کو ڈبل ملے گا کو میرا یہ ہے آپ سے صحیح بات ہے میرا اس صحیح بات ہے آپ جو کہ بہت بڑے مجاہد بنیں گے آپ صحیح بات ہے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کرتے صحیح بات ہے میری تو مجبور کیوں ہیں یار اس میں کیوں مجبوری آپ دیکھیں اللہ کے ارام میں یار حق میں آپ حق چھوڑ دیں گے آپ یار اس میں کیا مجبوری ہے آپ آپ کہہ رہے ہیں مجبور ہوں گھر پیدا ہوا ہوں تو کیا اس میں پیدا ہونے کفار احمد دیکھیں یار آج داؤسانی والے الحمد للہ بھائی مدری کافل میں سفر کرتے ہیں لاکھوں لاکھ کفار احمد مسلمان ہو رہے ہیں میں اپنا پر افریقہ سے آیا میں افریقہ آتا ہوں ابھی میں افریقہ سے تو وہاں افریقہ میں گیا تھا اب افریقہ میں گیا وہاں سے میں ایک ملک کا تنزانیہ وہاں میرا جد تھا دوڑا تھا وہاں علی بھی آپ اس ملک میں گیا تو وہاں یقین میں نے اروشا کالجا میڈیکل کالج ڈاکٹر اب یقین ہوا کیا کہ میں لیکی کی دعوت دینے میں ڈاکٹر بھی ہوں احمد للہ میں نے ایم بی بیس نے کیا میں نے میڈیکلسٹ بھی ہوں ڈاکٹر میں نے مکمل کی ہوئی ہے اب یقین میں اس کالج کے اندر گیا اس کمرے کے اندر بائیس کفار بیٹھے تھے کتنے بائیس کفار بیٹھے تھے کہ جو کرسٹن تھے کفار بائیس کار اب میں گیا میں نے ان کو جا کے دعوت دی ٹھیک ہے نا تو یقین بنی میرا مہلیہ دے کر میری دعوت سن کر وہ انہوں نے سنا میں ڈاکٹر بھی ہوں یقین میں نے بائیس کے 22 کفار ہاتھوں ہاتھ فور مسلمان ہو گئے ہاتھوں ہاتھ بائیس کے 22 کفار مسلمان ہو گئے میں نے تین ماہ کے اندر میں نے اکتیس کفار میں نے مسلمان کی اکتیس کفار تین مینے کے اندر کتنے میں نے مسلمان ہندو شامل ہے اور ہندو میرے گھروں میں ہندو ہے ہندو ہے میرے ماں باپ ہندو میں کیا کروں گا گھروں گے میں نے بولا آپ آگے اپنی آخر ہے میں نے بولا اگر آپ نے یہ چاہنا کہ دنیا میں اپنے شہروں کو مہ دکھا سکوں پھر آپ ہندو ہو جاؤ بسانی ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری آخرت سمجھ مرنے کے بعد آپ مسلمان ہو جاؤ وہ کہتے ہیں بات آپ کو ٹھیک ہے الحمد ہندو جس کا نام رگو نام تھا میں نے اسے مسلمان کیا اس نام محمد بلال رکھا اس کا نام الحمد میں نے یہ کہ اگر پیدا ہوئے آپ تو آپ دیکھ رہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے آپ کو پتا کہ شیئ بات غلط ہے عقائد برے ہیں تو آپ انہیں چھوڑ دیں اور یقیناً آپ بہت بڑے یقیناً آپ مجاہد بنیں گے صحیح بات ہے میرا مشورہ ہے آپ کو یہ اور حق سے آپ کو میں بیان کر رہا ہوں آپ دیکھیں ٹیکس پر آپ توبہ کریں کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں صحیح بات ہے لکھیں پلیز ٹائم پہ تو علامہ نومان بھائی نے مطمئن ہو جائے خوش ہو جائیں گے دعائیں گے آپ کو سی بات ہے میں توبہ کرتا ہوں شیعہ مذہب سے آپ لکھیں میں شیعہ مذہب سے ان کے برے عقائد سے میں توبہ کرتا ہوں آپ لکھے اور کلمہ پڑھیں وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ مخصرا آپ تو کر رہے ہیں نا ہاں ٹھیک ہے ابھی بھی آ جائیں ملا لیں آپ بھی آ جائیں مسئلہ نہیں ہے یار کیا کیسے سمجھا آپ کو بتائیں علی بھائی آپ کیا یار علامہ صاحب آئے چل ٹھیک ہے علامہ صاحب آپ آئے مائک پر آپ بھی سمجھا سمجھائیں شیرو کے بارے میں آپ نے یار علی بھائی کو آپ بھی نہیں سمجھائیں کیا ہوتا ہے نمانا بھائی آپ آ جائیں مائک پر نا زیڈ ایس سی اے ایس آپ سے کل میں بات کرنی ہے آپ اپنے عالم کو اپنے مفتی کو کل آپ دس بجے لے آئے ٹھیک ہے تو میں بھی ان کوشش کروں گا بجے آ جوں گا مائک کے اندر گے سے بات کرنے ٹھیک ہے نا تو کل آپ سے میں بات کروں گا نا کل بجے نا اپنے مفتی عالم کو جو ہے اسے لے تو میں آپ سے کل ان کے اقیدے پر بات کروں گا ٹھیک ہے نا صحیح ہے السلام علیکم و اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ میں یہاں روم میں حضرت لامہ شیخ الحدیث حافظ اشرف قدیث دام قطمالیہ کو شامدید کہتا ہوں مرحبا حضور آپ کی طبیعت کیسی حضرت کافی دن ہوئے آپ کی آج میں نے زیارت کی حضرت عمران عطاری آپ کے پیل ٹاک پر آپ کی... کیسے حضرت مائک ہینڈلس کریں ہا, اپنا ہینڈ سب ڈاؤن کر لیں سنی ہنسی بھائی یونیٹیڈ بھائی زیڈ ایکس سی ایس سب اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں آج ہم حضرت کو سنیں گے اور انشاءاللہ حضرت کے ہم درس بخاری کو ہم مس کر رہے ہیں انشاءاللہ حضرت جلد ہی ہمیں خوشخبری سنائیں گے دوبارہ درس بخاری کی اشرف سیون ایٹ سکس کے نک سے ہمارے استاد العلم تشیف فرما ہے تو حضرت کے لیے میں بغیر ٹائم ضائع کیا چھوڑتا ہوں مائک جزاکم اللہ خیر حضر آئیے. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ما شاء اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے پچھلے دو مہینے سے تو طبیعت میری بہت خراب تھی جس میں تقریباً مہینہ ڈیڑھ مہینہ تو ہاسپٹل میں گزر گیا ہے اب آیا ہوں اور انشاءاللہ اللہ عزیز بفضل ہی تعالی اب انشاءاللہ شاء بخاری بھی ہوگا اور خصوصی طور پر رمضان شریف کی آمد سے پہلے سلاد التراویح کے موضوع پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی آپ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے صحت دے اور اتنی ہمت دے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھ سکوں باقی میرے دوست مفتی محمد امین صاحب مفتی امین ہاں جی اس آئی ڈی سے بات کر رہے تھے بہت اچھے انداز سے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو خلفائے راشدین کا عقیدہ تھا ہمارا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اصحاب رسول کا عقیدہ تھا ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے کے پرچار سیدنا علی المرتض کر اللہ وض الکریم نے آپ نے فرمائی ہے اور ہمارا عقیدہ وہ ہے جو مخالفین کی کتابوں میں آج تک موجود ہے اگر یقین نہ آئے تو جامع الاخبار اخبار شیخ صدوق کی پڑھ کر دیکھ لیں اس میں آج بھی یہ بات موجود ہے مم ماتا الاحب علی محمد دن ماتا سنتی ول جماعت یہ عقیدہ کس نے بیان کیا ہے ہم نے نہیں آج جس کو یہ شیخ سدوک مانتے ہیں وہ بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک کے محبت لیے ہوئے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے جی ماشاء اللہ جس کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور محبت اہل بیت میں رہتے ہوئے اگر فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے وہ اہل سنت و جماعت ہو کر مرا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو اہل سنت و جماعت ہے ان کے دل میں محبت اہل بیت ہے اور محبت اہل بیت جو ہے دل میں لیے ہوئے جو مرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے مم ماتا الحب علی حب آل محمد دن ماتا التی و جماعت یہ ہماری سچائی کی دلیل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ایک ہی جماعت ہے ایک جو جس کے دل میں محبت اہل بیت بھی ہے اور محبت رسول بھی ہے اور محبت صحابہ بھی ہے یہ کسی کا غستاخ نہیں غستاخ گستاخ جو ہیں وہ ان سے بہت دور ہیں کوئی صحابہ کا غستاخ ہے کوئی اہل بیت اظام کا غستاخ ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غستاخ ہے اور آپ دیکھ لیں ایک اہل سنت و جماعت سنی ہے جو کسی کا غستاخ نہیں اور جب سننی پہت ہوتا ہے اس کی نشانی یہ ہے اس کے دل میں محبت ال بیت ہوتی ہے اور یہ مرتا ہے تو ال سنت و جماعت پر مرتا ہے اور اسی کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے وہ لئی سال ممات سنتی و عزاب القبری والا شدت یو مل قیاماں یہ سنیوں کی نشانی ہے جو آدمی سنت و جماعت کے عقائد پر مرے گا یعنی سنی مرے گا اسے عذاب قبر اور قیامت کی سختی سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا سنیوں اگر مرنا ہے تو اسی عقیدے پر مرنا انشاءاللہ اللہ نجات ہوگی یہی عقیدہ یہی طریقہ یہی سب کچھ اہل بیت نظام کا بھی تھا اور صحابہ کا بھی تھا صحابہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے اور اہل بیت بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور رکھتے تھے جو عقیدہ آج آج جو ہے اہل سنت و جماعت کا ہے اور ان کا ابو منصور احمد بن ابی طالب تبری جو ہے وہ بھی لکھنے پر مجبور ہے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وز الکریم آپ فرماتے ہیں و اما اہل سنتے بل متما سکونا بننا ہُ اللہ و رسول <أَقَلُّو> وہ واتے ہیں اہل سنت تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں یہ ان کے لیے جو مقرر کیے گئے ہیں وہ طریقے جو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے ہیں ان کو مضبوطی سے مضبوطی سے مضبوطی سے, مضبوطی سے تھامنے والے ہیں فل متما سے کنا بیما سننا سننا اللہ و رسول یہ تو احتجاج تبرسی والا لکھنے پر مجبور ہے اور یہ عقیدہ کون بیان کر رہا ہے یہ کس کا کلام ہے یہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وزال کریم کا عقیدہ ہے اور انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وزال کریم آپ جب بسرا میں تشریف لے گئے تو آپ سے سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا کہ اہل جماعت کون ہیں اور اہل فرقہ اہل بدا اور اہل سنا کون ہیں ان کی ذرا وضاحت فرما دیجئے تو سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم عید کی وضاحت فرماتے ہوئے جب اہل سنت کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں وہ اماں اہل سنتی فل متماء سے کونا بیما سنا اللہ لہم و رسول ہوں و ان افلو تو سنیوں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا اہل بیت اظام کا عقیدہ تھا جو طریقہ جو ہے صحابہ کا تھا سنیوں نے تھاما ہوا ہے جو طریقہ جو ہے ایل بیت ازام کا تھا وہ سنیوں کے پاس ہے اور سنی دیکھ لے ہر وہ کام کرتے ہیں جو صحابہ نے کیے ہیں اور اہل بیت نظام نے کیے ہیں اور ان میں سے کسی کے غستاخ نہیں ان میں سے کسی کے اہل سنت و جماعت جو ہے غستاخ نہیں وہ ستاخ بڑے ملیں گے وہ ستاخ ہر طرف ملیں گے لیکن سنی محبت والے ہیں سنی عشق والے ہیں سنی پیار والے ہیں سنی محبت کرنے والے ہیں اور سنی جو ہے وہی اہل سن... اہل جنت ہیں اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت یہی طریقہ جو ہے اہل سنت و جماعت کا ہے اور اہل سنت و جماعت کے مخالفین جو ہیں وہ, وہ باطل فرقے ہیں اور باطل فرقے جو ہیں وہ جہنمی ہے اور خصوصی طور پر جو ہے میں ابھی کسی, کسی کا نام نہیں لیتا لیکن الحمد رب العالمین فقیر پالٹاک پر بھی کتنے سال رہا ہے لیکن آپ وقت آنے پر دیکھ لیں گے کہ انشاء اللہ عزیز بفضل ہی تعالیٰ یہ فقیر کس طریقے سے کس انداز سے اپنا مسلک ثابت کرتا ہے اور کس طریقے سے حق مسلک جو ہے اہل سنت و جماعت کا ہے اور اس کو کس طریقے سے ثابت کرتا آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اور انشاءاللہ اللہ ہمیشہ حق کا ہی بول بالا ہوتا ہے ہم جو ہے دوسرے عقیدے والوں کو جو ہے انشاءاللہ یہ بتلاتے ہیں ہمارا عقیدہ اہل جنت کا عقیدہ ہے ہم اہل جنت کے عقیدے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بدعقیدگی سے ہمیں محفوظ فرمالے اللہ تعالی ہمیں ہر شیطان کے ہر ہتھ کنڈے سے ہمیں محفوظ فرما لے مبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاكم اللہ خیرت خیر اللہ تو تعالیٰ عزر آپ کو, کو فرمائے آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں اور آپ سے اسی طرح حضرت ہم سیکھتے رہیں اپنے ایمان کو مضوط کرتے رہیں آپ سے علم دین حاصل کرتے رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم अच्छा मैंने हैंड रेस किया था आप तो समझे शायद मैं हजर के आते ही साथ मैंने हैंड्रेस कर लिया पहले टॉक पर यह कि जब भी हजरत का बयान होता है हजरत आते हैं तो हम अपने हैंड रेस करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं जनाब कि हम, हम हम सुन रहे हैं जितने उन्होंने हैंड रेस किए हुए वो सब हैंड रेस करके हजरत के बयान के दरमियान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं अच्छा मैं जहन में निरात सुननी बहुत भाई इनशाला को दे दूंगा मैं تو اس وجہ سے میں نے ہینڈ ریسٹ کیا تھا حضرت کے بعد حضرت کے بیان کے دوران تو جب بھی حضرت آیا کریں تو آپ لوگ بھی اپنی موجودگی کا ذرا دلاتے ہوئے سبحان اللہ معاشرہ لکھتے ہوئے ہینڈ ریسٹر کریں تاکہ معلوم چلتا رہے کہ کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا کون سو رہا ہے رہا حضرت آتے رہیے گا اللہ تو تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے آپ کو شاید قولیت فرمایا آپ کے پہلے عمل میں آپ کی عمر میں برکت ادا فرمائے یورب البی صلی اللہ وسلم جی جی آئیے آئیے جی السلام علیکم و رحمتہ اللہ رہ وبرکاتہ مخصر آپ نا عمران بھائی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں کی آواز جو ہے ہمارے حضور شیخ الحدیث علامہ حافظ علماء کرام جب ہماری گفتگو یا ہماری آواز سن لیں گے تو انشاء اللہ اجزا بروز قیامت ان کے قدموں سے لپٹ کر ان سے عرض کریں گے کہ حضور ہم وہی ہیں جن کی آواز آپ نے سنی تھی حضور تشریف لایا کی کیجیے آپ آپ کی گفتگو سن کے بہت اچھا لگا اور آپ کی ماشاءاللہ اللہ آواز جو ہے آ, وہ الحمدللہ یوٹیوب پر بہت سے جہاں پر آ, وہ دکھائے جاتے ہیں ثبوت ان ثبوت کے پیچھے جو الحمدللہ آواز ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے بالکل آپ کی آواز ہم نے سنی ہے آ, یہ شرف حاصل ہوا ہے ہمیں اور الحمدللہ اس کے علاوہ پالٹاک پر بھی آپ کی گفتگو سنی ہے ہم نے آ, الحمدللہ کافی عرصے سنتے رہے ہیں. اور آگے بھی سنتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمل میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اقام لائج نافیہ احطاف فرمائے اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم قاعمد فرمائے کیونکہ وعلیکم السلام و اللہ کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اللہ سنیوں سے زیادہ سنیوں کے علماء کی ضرورت ہے علماء کرام کی ضرورت ہے سنیوں سے زیادہ تو اللہ تبارہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے اور حضور ایک اور بھی عرض کریں گے تمام روم والوں کی طرف سے اس کی انشاءاللہ تائید فرمائیں گے اپنے عمران بھی بیٹھے ہیں اور حسان بھی بیٹھے ہیں جن کا ہینڈ ریز ہے انشاءاللہ یہ بھی تائید فرمائیں گے جتنے بھی اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہاں پر کہ ہم چاہتی ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ازر ہمارا روم جو ہے انشاءاللہ اوپن ہوا کرے گا تو آپ اس روم میں تشریف لایا اور انشاءاللہ آپ کو عمران بھائی جو ہے خود ہی انوائٹ کر لیا کریں گے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں ان کے لیے ایک کوشچنز اینڈ آنسرز کا سیشن ہونا چاہیے کہ جس میں ہم آپ سے سوال کریں عقائد کے متعلق اعمال کے متعلق کسی بھی قسم کے اختلاف فروئی اختلافات ہوتے ہیں ان کے متعلق ہم آپ سے سوال کریں جس میں آپ اپنا ہمیں قیمتی وقت عطا فرمائیں ہمارے عمران بھائی جو ہیں وہ انشاءاللہ شاء وقت کا تعین فرمالیا کریں گے کہ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ یا جتنا بھی مطلب ہے اگر آپ کی صحت جتنا بھی آپ کو اجازت دے اتنا وقت جو ہے آپ خاص طور پر جو ہے ہمارے روم کو عطا فرمائیے گا جس میں انشاءاللہ شاء اللہ باری باری تمام جو روم میٹس ہیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ اپنے کوشچنس کیا کریں گے کوشچن جو ہوں گے وہ انشاءاللہ لکھ کر کیا کریں گے یہاں پر ٹیکسٹ کے حساب سے کیا کریں گے اور آپ مائک پر تشریف لا کے ان کا جواب دیا کیجیے گا آ, تو ضرور کوشش فرمائیے گا کہ آپ یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں ضرور عطا فرمائے ہمیں بہت خوشی ہوئی آ, آپ ہماری اصلاح فرماتے رہیں گے آپ تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ میں ہمیں خوشی ہوگی اور حضور میرا نام محمد شفیق اتاری الحمد اور میں میں خان سے تعلق رکھتا ہوں ایک ایسے جگہ سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ علماء علیہ سنت کی بہت کمی ہے تو جب اپنے علماء حق و علیہ سنت کو الحمد سنتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ باغ گھریلی باغ بغداد ہو جاتا ہے تو آپ ضرور تشریف لایا کیجئے اور انشاءاللہ شاء جل ہمارے قلوب کو منور فرمایا کیجئے جزاک اللہ و خیرن کثیرہ حضور تشریف لے آئیں پر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے لیکن یہ ایک بات عرض ہے کہ پہلے تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ میں ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹے مجھے بولنا کوئی مشکل نہیں لیکن ابھی ابھی یہ ہے کہ چونکہ میں ہارڈ کی وجہ سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ میں ہاسپٹل میں تھا تو ابھی چند دن پہلے میں آیا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا در بخاری جو ہے وہ کر کے مکمل کروں اور جہاں سے چھوڑا تھا وہاں سے اس کو پھر سے میں شروع کروں تو جتنی ایک چونکہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اب بوڑھا ہوں جی تو میری صحت کے حساب سے جو ہے نا مجھ پر جتنا بوجھ آپ ڈال سکتے ہیں نا اس سے تھوڑا زیادہ بھی ڈال لیں گے تو کوئی مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن میرے اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ میں زیادہ دیر جو ہے نا ابھی نہیں بیٹھ سکتا ابھی میں بس آیا کروں گا تقریباً گھنٹہ ایک گھنٹہ تقریباً ان روز آیا کروں گا تو اے سب سے اہم یہ ہے کہ میں نے درس بخاری شروع کیا تھا وہ اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ لوگ جو ہیں آپ نے میرے اگر پر پہلے درس سنے ہیں بخاری شریف کے تو میں اصل مقصد یہ ہے کہ جو ہی چونکہ کتاب الامان اور کتاب العلم میں تھا اور جو ہی کتاب سلاد میں میں داخل ہوں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بخاری ہمارے مسلک کی ترجمانی کر رہی ہے میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ بخاری کا نام لیتے ہیں اور میں اپنی زبان سے آپ لوگوں کو بخاری پڑھ کر سناؤں میرا یہ ارادہ تھا اس کے جو فن اسماء الرجال میں ان کے رابیوں کو دیکھوں اور جہاں جہاں وہ مسائل آئیں گے انشاءاللہ ان کو کھول کر بیان کروں گا تاکہ کوئی بد مذہب بد عقیدہ جو ہے وہاں اعتراض نہ کر سکے اور آپ لوگوں کے باس پاس زخیرہ موجود ہو جی یعنی میرا بس یہ ایک ارادہ ہے بس دعا فرمائیے جا کہ اللہ تعالی مجھے استقامت دے اور یہ اتنا کام کرنے کی توفیق فرما دے جی یعنی بس لیکن میرے میرے صرف میرے نا صحت کے حساب سے چلیے گا اور کل سے انشاءاللہ شاء اللہ ہی تعلیم مستقل بخاری شریف کا درس ہوا کرے گا اگر یہاں کہیں گے یہاں ہوگا اگر وہاں پال ٹاک پر تو وہاں ہوگا یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کل سے انشاءاللہ اللہ درس بخاری ہوتا رہے گا حسان بھائی بھی یہاں موجود ہیں عمران بھائی بھی موجود ہیں دوسرے ساتھی بھی موجود ہیں جی تو انشاءاللہ کل سے درس بخاری ہوگا اور درس بخاری سے پہلے دو تین درس جو ہیں وہ سلاۃ التراوی پہ ہوں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے کہ سلاد التراوی پر دو تین درس ہوں گے تاکہ آگے رمضان شریف کا مہینہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا جوں ہی بارش ہوتی ہے پاکستان میں برسات کا موسم ہے کراچی میں پتہ نہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے لیکن پنجاب پورا جو ہے پانی میں بہ رہا ہے اور پورا پاکستان ابھی پانی میں بہ رہا ہے پانی کے یہ حالات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جوں ہی بارش ہوتی ہے نا تو بارش کے دنوں میں ڈڈو کثرت سے نکلتے ہیں مینڈک جو ہے نا مینڈک آپ نے دیکھے ہیں کبھی کہ نہیں بارہ مہینے نظر نہیں آتے تو جب بارش ہوتی ہے تو معلوم نہیں چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مختلف کلروں کے مختلف شیبوں کے مختلف اندازوں کے مختلف آوازوں کے ساتھ کوئی ادھر سے گڑہیں گڑہیں کی آواز لگاتا ہے کوئی ادھر سے لگاتا ہے کوئی ادھر سے لگاتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آوازیں کس کس سمت سے آتی ہیں اور الحمد رب العالمین جب باشعور کو موجود ہو تو وہ, ان, وہ گندے پانی جہاں سے جہاں یہ ڈڈو میںڈک جو ہے پیدا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے پہلے سے ہی پانی کی نکاسی کا بندوبست کر لیتے ہیں تاکہ نہ پانی جمع ہو اور نہ ہی یہ ڈڈو گڑیں گڑیں اور پتہ نہیں کیسی, کیسی بسوری اے, کیسی کیسی بسوری آوازیں نکالتے ہیں جب پا, گندا پانی ہی جمع نہ ہوگا تو یہ آوازیں کیسے نکالیں گے اس لیے پانی کی نکاسی کے لیے سب سے پہلے دو تین چار درس جو ہیں وہ سلاد تراوی پر ہوں گی اور اس پر ان اللہ اپنے دلائل بے ہوں گے اور ان کے ان کے جو اطراضات ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ دیکھے جائیں گے کیوں یہ بچارے کل کی پیداوار ہیں ابھی کل انگریز آیا تھا اس نے فتنا چھوڑا تھا اس فتنے میں یہ لوگ آگے انہوں نے اعتراضات کیے ہیں تو ان کے جوابات بھی انشاءاللہ اللہ اور ان پر سوالات بھی انشاءاللہ اللہ ٹھیک ہے نا صرف جوابات نہیں اب سنیو یہ کام چھوڑ دو یہ کام چھوڑ دو کہ سوال کرنا جو ہے نا اپنوں پر بند کر دو اب سوالات لے کر ان کے روموں میں چلے جاؤ کہو جناب ہمارے یہ اتراج ہیں ان کے اتراج چھوڑ دو ابھی یہ ایک ان کا طریقہ تھا کہ کچھ کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا لیکن سوالات کے کرنے کی ان کو جناب ترغیب دی جاتی ہے تربیت کی جاتی ہے لہذا سنیو اب ان پر تم سوالات کیا کرو کہ بھائی ہمارے سوالات ہیں ان کے جواب دو تو جب آپ لوگوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے تو یہ خود بخود جو ہیں باگ کھڑے ہوں گے کبھی کبھی جناب والا حق کے سامنے باطل نہیں ٹھہرا کبھی نہیں ٹھہرا اس لیے آپ لوگ ہمیشہ دفاع کرتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں دفاع کرنا بند کرو وار کرنا سیکھو وار کرنا سیکھو ان پر وار کرو ان پر سوالات کرو تاکہ یہ لوگ جو ہیں آجز آ جائیں اور اپنے اپنا وہ شیطان والا مشن لے کے جہاں سے یہ نکلے ہیں جس طرف سے آئے ہیں تو اسی طرف کو یہ بھاگ جائیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے کل سے سب سے پہلے درس ہوں گے کس موضوع پر سلاد التراویح کے موضوع پر کس پر سلاد التراویح کے موضوع پر اور ٹائم آپ لوگ فکس کریں میں انشاءاللہ اللہ پاکستان ٹائم بارہ بجے کے قریب آیا کروں گا انشاءاللہ اس کے قریب قریب بارہ بجے یا اس سے پندرہ دس پندرہ منٹ پہلے ایسی ہیں جی تو ہاں جی ایسے انشاءاللہ شاء اللہ دس پندرہ منٹ پہلے آیا کروں گا جیسے پہلے آتا تھا تو انشاءاللہ اللہ یہ در شروع ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز انشاء اللہ لذیذ بفظ چونکہ آج تو بس میں مجھے آن لائن آتے ہوئے ہی دیر ہو گئی ہے یہ حسان بائی کا میں بہت مشکور ہوں کہ جن کی وجہ سے میں آن لائن آ گیا ہوں ورنہ تین دن کا چلا ہوا آج پہنچا ہوں تین دن ہو گئے ہیں جناب مجھے تین دن سے ٹرائی کر رہا ہوں اس پر آنے کے لیے آج الحمد رب العالمین آسان بھائی کی مدد سے ہم تو مدد کے قائل ہیں نا ان کی مدد سے تو میں انشاءاللہ اللہ آن لائن آ گیا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور مائیک آپ لوگوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اب بھی تعجد کا وقت بھی جا رہا ہے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل سے انشاءاللہ درس ہوگا اور اچھے طریقے سے ہوگا سلاد و پر آپ لوگوں کے جو اعتراض ہوں گے ان کے جواب بھی دوں گا اور کچھ اگر میرے سوال ہوں گے تو میں بھی اعتراض کروں گا جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ٹائم یہ لوگ آپ کو بتلائیں گے کہ ٹائم انشاءاللہ پاکستان ٹائم بارہ بجے سے پہلے ان شاء اللہ آیا کروں گا بارہ بجے کے قریب قریب جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہی پیغام پالٹاک والوں کے لیے بھی ہے کل سے انشاءاللہ اللہ مستقل طور پر درس ہوا کرے گا جزاک اللہ خیر اور اس میں ایک بات کا خیال رکھیں رمضان شریف کا مہینہ میں نے بھی قرآن کریم سنانا ہے اور میں بھی قرآن کریم سناتا ہوں ایک مسجد میں تو رمضان شریف میں تھوڑا ٹائم کی چینجنگ ہوگی اور میرا قرآن کریم سنانا تھوڑا مختلف ہوتا ہے کیونکہ میں جس حصے میں قرآن کریم سناتا ہوں وہاں ہمارے پاکستان کی طرح یا علمون اور تعلمون پڑن پڑنے والے نہیں ہیں بلکہ اہل زبان ہیں اور وہاں میں قرآن کریم سناتا ہوں اور تھوڑا اچھے اچھے طریقے سے قرآن کریم سنانا پڑتا ہے جی تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ